معاملات اور اخلاق ان ہر ایک باب سے متعلق حدیثیں اس کے اندر آئی ہیں اور ایسی کتاب کو کہ جس میں یہ سارے ابواب ہوں سبھی چیپٹر ہوں ایسی کتاب کو سنن کہا جاتا ہے جیسے سنن ترمیزی سنن ابن ماجہ وغیرہ وغیرہ اس لحاظ سے میں نے کہا تھا کہ وہ کتاب مسند امام اعظم جو تھی اس کو سنن کہنا چاہیے سنن امام اعظم پانچ سو پینسٹھ حدیثیں تھیں اس کتاب میں لیکن تقریباً ایک سال لگ گیا اور ایک سال میں جا کر وہ کتاب ختم ہوئی میں نے اس کے ختم ہونے سے پہلے ارادہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس کے بعد مسلم شریف شروع کریں گے میں پچھلے ہفتے کہہ رہا تھا کہ اگر ساڑھے پانچ سو حدیثوں میں سال بھر لگ گیا تو یہ چار ہزار حدیثوں میں کتنے سال لگیں گے اور یہ چار ہزار حدیثیں بھی وہ ہیں کہ جو جن کو ریپیٹ کیا ہے مقررات جن کو کہتے ہیں ان کو چھوڑ کر امام مسلم رحمت اللہ علیہ بڑے جریل قدر محدث گزرے ہیں ان کی پیدائش ہے سن دو سو چار میں اور اسی سال امام شافی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے اور دو سو سٹھ میں ہجری ان کی وفات ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہے ایک سو ترانوے ہجری اس کے معنی یہ ہو گئے کہ امام مسلم میں اور امام بخاری میں گیارہ سال کا فرق ہے امام بخاری گیارہ سال پڑے ہیں یہ زمانہ جو ہے جو ان دونوں کہ دنیا میں آنے کا یہ وہ زمانہ ہے کہ جب اس امت کے علماء نے اس وقت حدیث کے ذخیرے کو مرتب کرنا اور اس کے سلسلے میں ایسے ایسے اصول اور ایسے ایسے قاعدے مقرر کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ جن کی مثال دنیا انسانیت میں اس سے پہلے کوئی نہیں ملتی کہ کسی ریکارڈ کو محفوظ کرنے کے واسطے یہ اہتمام بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان محدثین نے کیا اور پہلی صدی کے درمیان سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا بڑا کمال ہے یہ حضرات آج تو خیر اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں اور ریسرچ ہوتی ہے تحقیق ہوتی ہے اور جماعتیں لگتی ہیں کام میں اور تب کہیں جا کر کے کچھ اصول اور قاعدے اور پرنسپل یہ سب کہیں جا کر تجویز ہوتے ہیں اس زمانے میں اکیڈمی اور انجمن اور اداروں کے تو بنانے کا کوئی نہ کوئی تصور تھا اور نہ اس کا رواج تھا ایک ایک آدمی اپنے گھر کے اندر بیٹھ گیا اور اس نے وہ کارنامہ انجام دے دیا کہ ان کے گویا کا یہ کہ بچھائی ہوئی لائنوں پر آج اکیڈمیز اور ادارے کام کرنے میں اپنا فخر محسوس کرتے ایک ایک فرد نے وہ کام کیا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ میں نے غور سے سنیے اور ذرا خیال کیجیے ان حضرات کی محنتوں کا کوئی عمر نوح لے کر نہیں آئے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک انہوں نے تبلیغ کی ہے امام مسلم کی کل عمر پچپن سال ہے ففٹی فائیو ایئر تو اس کو تو یوں یہ اوسط عمر بھی نہیں کہا جاتا پچپن سال میں جو اوسط عمر ہے اس سے پہلے ہی ان کا انتقال بھی ہو گیا اس عمر میں کتنا کام انہوں نے کیا ہوگا کتنی محنتیں انہوں نے اس کے لیے کی ہوں گی کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ تین لاکھ حدیثیں جو ان کو یاد کی ہوئی تھی حفظ کی تھیں کتابیں تھوڑی تھی اس زمانے میں تو ان تین لاکھ حدیثوں میں سے یہ چار ہزار حدیثیں جو ہیں جس کو میں نے کہا کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے جمع کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یاد کرتے وقت تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کس درجے کی حدیث ہے جو ملی اس کو یاد کیا لیکن یہ بھی نہیں کہ محض قصے اور کہانیاں تھیں جن کو رٹ رہے تھے یا گانے تھے یا نظمیں تھیں غزلیں تھیں جن کو وہ یاد کر رہے تھے حدیث کو حدیث سمجھ کر ہی اتنا تو ان کو اندازہ تھا کہ حدیث ہے بھی کہ نہیں گڑی ہوئی حدیثوں کو تھوڑی یاد کیا تھا انہوں نے حدیثوں کو یاد کیا تھا لیکن ان حدیثوں میں اپنا جو ایک اصول بنایا ان اصولوں پر جو پرکھا تو وہ چار ہزار حدیثیں ان تین لاکھ حدیثوں میں سے سلیکٹ کرتی اور اس کتاب میں انہوں نے جمع کیا کیا تھا اصول جس کے بنیاد پر انہوں نے اس کتاب کے اندر ان چا... تین لاکھ حدیثوں میں سے انتخاب کیا قاعدہ یہ اپنا انہوں نے تجویز کیا اس کتاب میں کوئی حدیث نہیں آئے گی جو صحیح کے درجے سے کم ہو صحیح محدثین کے یہاں اس حدیث کو کہتے ہیں کہ اس کی روایت کرنے والے جتنے بھی ہیں یعنی سلسلے میں وہ سب کے سب متقی ہوں اور عادل ہوں یہ ہے اس صحیح حدیث کی تعریف متقی ہونے میں علماء اس طرف گئے ہیں کہ متقی اس آدمی کو کہا جائے گا کہ جس نے فرائض اور واجبات اور واجبات میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو حنفی فقہ کی روح سے سنت معدہ کہتے ہیں ان کا ترک کرنے والا نہ رہا ہو اور حرام اور ناجائز فعل کا اس نے کبھی ارتقاب نہ کیا ہو یہ بات کہ سنت مستحبہ اور نوافل بھی وہ ادا کرتا رہا ہو یہ چیز جو ہے ہے تو ٹھیک لیکن یہ چیز یوں یہ کہ جانچنے کے لیے معیار نہیں ہے آج ہمارا مزاج چونکہ بگڑ گیا ہمارا مزاج تو یہ کہ نوافل کا اہتمام بہت زیادہ فرائض جو ہیں ان کا کوئی اہتمام ہی نہیں رہا تو وہ نہیں بات اصل چیز فرائض اور واجبات بات ان کا اہتمام کیا گیا ہو اور حرام اور ناجائز چیزوں سے بچے رہے ہو ان حرام اور ناجائز میں سب سے بڑی وہ چیز کہ جو ہماری عادت بنی ہوئی ہے جس سے ہماری زندگیوں میں وہ یوں کہیے کہ اللہ ماشاءاللہ اللہ بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے اور وہ ہے جھوٹ جھوٹ ریبت بہتان یہ چیزیں تو آج ہمارے معاشرہ اور سوسائٹی میں اور ہماری زندگیوں میں اس طرح سے رچ بس گئی ہیں کہ ان کی برائی کا تصور تک ہمارے ذہنوں سے نکل گیا کہ یہ کوئی بری چیز بھی ہم کر رہے ہیں تو لیکن ان ساری چیزوں سے بچنا آپ ذرا تصور کریں کہ کتنا مشکل ہوگا یہ برائیاں آج عام ہیں لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ برائیاں صرف آج ہی پیدا ہوئی ہیں جو اس زمانے میں بھی تھیں اس زمانے کے اندر ان برائیوں سے اپنے آپ کو اپنے اختیار سے اللہ سبحانہ و کے ڈر اور خوف کی وجہ سے بچانا معمولی بات نہیں ہے بہت بڑی بات تو ہر زمانے کے اس حدیث کا روایت کرنے والا ہر راوی جو ہے وہ اس معیار کا ہو اور اسٹینڈرڈ کا اس کو صحیح حدیث کہتے ہیں تو صاحب امام مسلم نے ان ایسی ساری حدیثوں کو لیا ہے اس کے مطلب کیا ہے کہ روایت کرنے والا ایسا نہیں ہے کہ اس کے بایوگرافی سے واقفیت نہیں ہے ہاں کسی نے روایت کیا کہ مسلمان نام ہے لاؤ لے لو یہ نہیں ہے بلکہ اس راوی کو جانچنا اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی پوری بایوگرافی سامنے ہونی چاہیے کہاں کا رہنے والا تھا کون اس کے استاد سے کس سے روایت کرتا ہے کون اس کے شاگرد ہیں اس کے زمانے کے اندر لوگوں کی رائے اس کے تعلق سے اور اپینین کیا رہی ہے یہ ساری چیزیں ہر ہر راوی کے بارے میں معلوم ہو اب آپ بتائیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث ایک حدیث نہیں ہے بلکہ یوں کہیے کہ ایک حدیث اپنے ساتھ مخت... کئی کتابیں لے کے چل رہی ہے کیونکہ اس حدیث کے اندر جتنے راوی ہوں گے کہ امام مسلم کی روایت کی ہوئی حدیثوں میں چھ راوی ہوں کے سات ہوں کہ آٹھ ہوں اس واسطے کہ امام مسلم کے اس میں اس کتاب کے اندر بیاسی ایسی حدیثیں ہیں کہ جن میں امام مسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چار واسطے ہیں اور یہ بہت کم واسطے ہیں ورنہ اس سے زیادہ واسطے والے جو ہیں وہ تو بہت سی حدیث ہیں بیاسی حدیثیں وہ ہیں کہ چار اس کا مطلب یہ ہوا کم سے کم واسطے چار نکلے تو چار ہی کو اگر ہم لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہر حدیث کے لیے چار راویوں کی پوری بایوگرافی امام مسلم کو معلوم ہوگی اور ظاہر ہے کہ تمام حدیث ایک ہی سلسلے لے کے تو نہیں ہیں اس میں تو مختلف راوی ہیں تو ان سارے راویوں کو اچھی طرح سے سمجھنا تو کتنی بڑی بات ان سب کو یاد رکھنا آپ کو اس کا اندازہ ہوگا اس لیے کہ حدیث کے اندر یہ ہوتا ہے کہ صاحب مثال کے طور پر محمد عبداللہ عبد الرحمان عبید اللہ حسن حسین وغیرہ یہ نام آپ سمجھیے کتنے راویوں کے ہوں گے کسی ایک راوی کا نام تھوڑی ہے لیکن اس میں کسی طرح کا کسی طرح یہ کنفیوژن نہ رہے اور یہ جہالت نہ رہے کہ یہ عبداللہ کون سے عبداللہ اس لیے کہ عبداللہ نام کے تو بہت سے ہوں گے حسن کے نام کے بہت سے ہوں گے حسین کے نام کے بہت سے ہوں گے عبد الرحمان نام کے بہت سے ہوں گے عمر نام کے بہت سے ہوں گے علی نام کے بہت سے ہوں گے میں کہہ رہا ہوں راویوں میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تو اب ان سارے راویوں میں یہ بات کہ یہ کون سے ہیں عبد الرحمان اور کون سے ہیں حسن اور کون سے ہیں حسین اور, اور پھر ان کی بایوگرافی کیا ہے تاکہ مکس اپ ہو جائے یہ نہ ہو کہ وہ حسن کوئی اور تھا انہوں نے سمجھا کوئی اور یہ بھی نہیں مزید طرفہ تماشا یہ ہے کہ بعض حضرات راوی اپنے اصل نام سے جو ہیں پہچانے نہیں جاتے آپ کو معلوم ہے کہ بھائی ہمارے ملکوں میں بھی خاص طور پر حیدرآباد کے لوگ برا نام آنے چار چار نام رکھتے ہیں ایک نام جو ہے وہ پیپر پہ لکھا ہوا ہے اور ایک نام جو ہے وہ اپنے باہر لوگوں میں مشہور ہے اور ایک نام گھر میں مشہور ہے کم سے کم تین تین چار چار نام سوال یہ ہے کہ جس کو عربی میں کہیے کہ ایک لقب ہے تو ایک کنیت ہے اور ایک اس کا اصل نام ہے تو مثلا امام مسلم ہی کا ہے تو امام مسلم کا نام جو ہے ابو الحسن ان کی کنیت ہے مسلم ان کا نام ہے ان کے والد کا نام حجاج ہے دادا کا نام بھی مسلم ہے ابو حسین مسلم ابن حجاج ابن مسلم ہے تو ابو الحسین کنیت ہوئی اب سوال یہ ہے کہ ایک راوی جو ہے وہ ایک جگہ اپنی کنیت سے اس کا ذکر آیا ہے لیکن ایک اور محدث اپنی روایت بیان کرتے ہوئے اس کا اصل نام لیتا ہے کنیت نہیں لیتا تو ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ سمجھے یہ کوئی اور ہے وہ کوئی اور ہے لیکن اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ صاحب یہ فلانی حدیث میں جو ذکر آیا ہے یہ نام اور وہ بدلے گا نہیں امام مسلم جو ہوں گے یا امام بخاری یا کوئی امام ترمزی اپنے استاذوں سے جس راوی کا نام جس طرح سے نقل کیا ہے اسی طرح لیں گے اگر کنیت سے لیا ہے تو وہ کنیت ہی کے ساتھ نقل کریں گے یہ نہیں ہوگا اجی نام اس کا اصل کیوں نہ لینے کنیت چھوڑ دیتے ہیں نہیں یہ بات بھی ان لوگوں کی امانت کے خلاف ہے کہ جس طرح سے روایت مجھ تک پہنچی ہے اور راویوں کا نام جس طرح سے پہنچا ہے مجھے اسی طرح نقل کرنا ہے کنیت نقل کی گئی تو مجھے بھی کنیت نقل کرنی ہے خطاب دیا لیا گیا تو خطاب ہی نقل کرنا اور نام اصل لیا گیا تو نام اصل لینا ہاں پہچان ہونی ضروری ہے کہ یہ ہے کون کتنا بڑا کام ہے جو یہ سب ہوا ہے اس زمانے کے اندر تو اس لیے ہم لوگ سمجھ تو لیتے ہیں ارے بھائی کچھ حدیثیں تھیں جو انہوں نے جمع کر دی لیکن یہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ سمندر ہے ایک علم کا اور معلومات کا ان سارے سمندر سے جو ہے ان میں یہ دیکھنا کہ کون کون سی قسم کی مچھلیاں ہیں اور اس میں ان سب کو تلاش کرنا اور سلیکٹ کرنا کہ کھیل نہیں جو ان حضرات نے کیا ہے تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ میں نے کہا کہ دو سو چار میں پیدا ہوئے اور یہ کشعری کہلاتے ہیں اور کشیر قبیلے کا نام ہے اس کی طرف ان کی نسبت ہے خراسان ان کا وطن ہے جو یوں کہیے کہ اس وقت ایران کے اندر ہے اس زمانے میں فارس کے علاقے میں تھا اور ماوراؤن نہر کہلاتے تھے یہ علاقے کیونکہ دجلہ اور فرات کے اس طرف کے علاقوں کو ماوراون نہر کہتے تھے یعنی ایسٹ کی طرف عرب کے حضرات تو یہ خراسان کے رہنے والے تھے انہوں نے ظاہر ہے کہ کسی ایک استاد سے نہیں پڑھا ہے اس زمانے میں یہ تو نہیں تھا کہ بھائی مدرسے ہیں ایک مدرسے میں داخل ہو گئے وہاں فقہ کی کلاس ہے وہاں پہنچ گئے اور سارا فقہ پڑھ کے آ گئے اس وقت یہ صورت نہیں تھی اس وقت تو یہ تھا کہ ایک ایک محدث ایک بس وہ مدرسہ تھا کوئی حدیث سیکھنی ہے معلوم ہو گیا کہ فلاں شہر میں فلاں محدث ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور لگ گئے اور جب تک کہ اتنی حدیثیں وہاں ان کو نہیں مل گئیں کہ جو ان کے لیے نہیں رہی ہوں اور جگہ نہیں ملی تب تک وہیں ٹکے ہوئے ہیں اور وہاں سے سب کچھ حاصل کرنے کے بعد جمع کر کے پھر اب کہاں جانا ہے کسی اور محدیث کے پاس جانا ہے اس طرح سے کئی کئی سو محدثین کو استاذ بنایا ہے ان حضرات نے اور پھر اسی طرح سے کئی کئی ہزار ان کے شاگرد دی ہوئے تو یہ بات مشہور ہے کہ درخت اپنے شاخوں سے اور اپنے پتوں سے اور اپنے پھلوں اور پھولوں سے پہچانا جاتا ہے جیسے پھل اور پھول ہوں گے ویسے ہی وہ درخت ہوگا تو اس سے یہ جو مثال ہے یہ استعمال کی جاتی ہے کہ بھئی اگر کسی شخص کو دیکھنا ہو تو اس کے بچوں کو دیکھو اس کی اولاد کو دیکھو اولاد اور بچے اچھے ہیں تو سمجھا جائے گا ماں باپ بھی اچھے ہیں اور کسی آدمی کو دیکھنا ہے استاذ کو تو اس کے شاگردوں کو دیکھ لو شاگرد اچھے ہیں تو معلوم گا استاذ بھی اچھے ہیں تو مثال ہے کہ درخت اپنی شاخوں سے پتوں سے پھلوں سے پھولوں سے پہچانا جاتا ہے میں آج ایک بات یہ رض کرتا ہوں کہ اتنی نہیں بلکہ اس مثال کو مکمل کیا جائے کہ درخت اپنے جڑ اور اپنے پھلوں اور پھولوں سے پہچانا جاتا ہے جڑ کو بھی دیکھا جائے اگرچہ وہ دکھائی نہیں دیتی درخت لیکن بہرحال وہ اگر صحیح ہے تو درخت بھی تو صحیح ہے جڑی گل گئی تو کچھ دن کے پھل پھول جو ہیں وہ آخر کو ان کی بھی چھٹی ہو جانی ہے محدثین اور ان علماء اور فکہ کے جہاں شاگردوں کو دیکھا جاتا ہے وہاں ان کے استاذوں کو بھی دیکھا جاتا ہے جن سے انہوں نے لیا ہے ان اس کے استاذ کون کون تھے جن سے انہوں نے فیض حاصل کیا پھر ان کے شاگرد کون تھے اس لیے کہ اگر شاگرد بالکل گمنام ہو گئے تو معلوم ہوا کہ ان کے علم کی کسی نے قدر نہ کی اور ان کا علم قابل قدر سمجھا ہی نہیں گیا ورنہ تو مشہور اور نامی گرامی جو علماء تھے وہ ان کے شاگردوں میں ضرور ہوتے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس لحاظ سے یقیناً بڑے منتخب اور بڑے ممتاز محدسین میں ہیں کہ ایک طرف ان کے اساتذہ جو ہیں وہ بھی مایا ناز ہیں اور دوسری طرف ان کے شاگردوں کا سلسلہ جو ہے ان میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک محدث ہے امام ترمیزی رحمتہ اللہ علیہ کے نام کو سمیع جانتے ہیں حافظ حدیث اور سہا کے اندر تیسرے نمبر کی کتاب جو ہے وہ ترمیزی ہے امام ابو عئیسا ترمیزی امام مسلم کے شاگردوں میں ہے اور روایت کرنے والوں میں تو اس سے خود سمجھ میں آتا ہے کہ امام مسلم کا مقام کیا ہو سکتا ہے وقت ختم ہو گیا اور بات یہیں تک ہے انشاءاللہ اللہ بقیہ اس کا حصہ امام مسلم اور مسلم شریف کے سلسلے میں وہ آئندہ ہفتے ہوگا اللہ چاہے تو دوسری بات آئندہ ہفتے کی بات میں کہہ رہا ہوں آئندہ ہفتے تفسیر نہیں ہوگی میرا پروگرام نہیں ہوگا وہ اگر وہ ہوتے استعمال صاحب وہ بتا دیتے کہ اس کا الٹرنیٹ کیا ہے کیونکہ آئندہ ہفتے سٹرڈے سنڈے کو ہمارے یہاں حج کیمپ ہے اور میں دونوں دن اس میں مشغول رہوں گا ان اس لیے آئندہ ہفتے نہیں آ سکوں گا گزشتہ ہفتے ذکر چل رہا تھا اور یہ کہ ان کا مقام بلند ہے محدثین میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد انہی کی اس کتاب کو درجہ دیا جاتا ہے اور امام بخاری کی جو الجامے ہے تو اس کے بارے میں تو امت کا اتفاق جس چیز پر ہے اس کی ترجمانی ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ اسح القطبی بعد کتاب اللہ کتاب اللہ کے بعد قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب وہ ہے بخاری اس کے بعد پھر میجارٹی جو ہے علماء کے اور حدیث سے جو میں جو نظر رکھتے ہیں ان لوگوں کی وہ یہ کہ ان کے پاس درجہ ہے امام مسلم کا بعض حضرات جو ہیں وہ اس سے مختلف رائے رکھتے ہیں محدسین میں بھی اور ان کا خیال یہ کہ نہیں مسلم نمبر ایک پر ہیں اور بخاری جو ہیں یعنی جامع البخاری وہ نمبر دو پر ہے ایک طرح کا یوں کہا جائے کہ دونوں کے کمالات اور خوبیاں دونوں کتابوں کی اس طرح سے ایک دوسرے میں کے مقابلے میں اس طرح ہیں کہ بھائی یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل کام ہے کہ بخاری نمبر ایک پر ہیں یا مسلم نمبر ایک پر وجہ اس کی یہ ہے کہ امام بخاری کی نے جو اپنی ایک شرط رکھی ہے یعنی سلیکشن کی جن جس حدیث کو وہ اپنی کتاب میں لا رہے ہیں لائیں گے اس کی ایک شرط ہے وہ شرط تو دونوں کی یہاں ہے کہ صاحب محدث وہ راوی کیسا ہونا چاہیے یعنی یہ کہ سکہ ہونا چاہیے قابل اعتمار متقی ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے یہ تو سب کا اس پر دونوں کا اتفاق ہے امام بخاری نے ایک شرط جو رکھی زائد اور وہ یہ کہ مثلا صنعت یوں آتی ہے میں مثال کے طور پر یہاں ایک سند ہے کہ ابو خیسم زہیر ابن حرب قال حدثنا وکی ان ان عبد اللہ تو ان میں کئی نام آ رہے ہیں تو ابو خیسم زہیر ابن حرب جو ہیں جب وہ یوں کہ کال حدن تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زہیر ابن حرب اور وقی دونوں کی ایک دوسرے سے ملاقات ثابت ہو آئی بات سمجھ میں یعنی اس سلسلے سند میں جو جس سے لے رہا ہے اس کی ملاقات بھی ثابت ہونی چاہیے امام بخاری کے علم میں یہ بات ہو کہ یہ راوی اپنے اس شیخ سے ملا ہوا ہے بال مشافہ آمنے سامنے فزیکلی یہ ہے وہ شرط امام بخاری کے بڑی سخت ظاہر ہے کہ مشکل کام ہے کہ صاحب اس کا بھی پتا رکھیں کہ محدث جو ہیں ان کے اپنے اپنی بایوگرافی جو بھی ہے وہ بھی پتا ہونی چاہیے جس کا میں نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا اور ساتھ میں یہ بھی کہ صاحب جس سے روایت کر رہے ہیں اس لیے کہ ایک, ایک راوی ظاہر بات ہے کہ وہ ایک ہی شیخ سے نہیں روایت کر رہا امام مسلم جو ہیں انہوں نے اگر کئی سو استازوں سے علم حاصل کیا ہے تو ہر راوی کا یہ حال ہوگا کئی سے روایت کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے امام بخاری کو کہ یہ میں جو روایت لے رہا ہوں جس سے لے رہا ہوں اور وہ جس سے لے رہا ہے اور وہ پھر جس سے لے رہا ہر ایک کی ایک دوسرے سے ملاقات ہونی ضروری ہے. یہ ہے وہ شرط بڑی سخت جس نے بخاری کے درجے کو بہت بڑھا دیا امام مسلم نے یہ شرط نہیں رکھی امام مسلم کے ہاں یہ ہے کہ ہم زمانہ ہونا کافی ہے ہم زمانہ ہونا کافی کہ صاحب جس سے یہ روایت لے رہے ہیں ان کا زمانہ ان کا زمانہ ایک ہو زمانہ ہی اگر بدل گیا تو پھر ہم نہیں لیں گے چاہے وہ کتنا بھی موتبر ہو آپ کہیں گے پھر موتبر کہاں ہوئے اس کا میں جواب دے دوں موتبر اس لیے موتبر ہیں اپنے ذاتی اخلاق اور اعمال کی وجہ سے لیکن وہ حدیث لے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ بھائی آ, کسی اور قابل اعتماد ذریعے سے ان کو یہ بات پہنچی ہو کہ فلاں آدمی نے یہ حدیث بیان کی تھی اب انہوں نے بیچ میں کڑی کو چھوڑ کر کے اور دوسرے کو لے لیا تو اس لیے حدیث میں کمزوری آ سکتی ہے لیکن جہاں تک اس راوی کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ پر مضبوط ہے آئی بات سمجھ میں نہیں تو امام مسلم کے نزدیک زمانے کا اتحاد ضروری ہے تو ایک درجہ میں امام بخاری سے کمزور ہو گئی بات مگر امام مسلم نے ایک دوسری شرط لگائی ہے اور وہ یہ لگائی ہے اس کو بڑی ت... اس میں بتا رہا ہوں توجہ سے کہ میں مسلم کا درجہ بتانا نہیں بلکہ یہ کہ محتسین کے کمالات مجھے بتائیں کہ ان حضرات نے کس طرح سے حدیث کا کام کیا کہ امام مسلم جو ہے اس حدیث کو لیں گے کہ جس کا سلسلہ سند مضبوط بھی ہو اور ساتھ میں اس مضمون کی حدیث کسی اور سلسلہ سند سے بھی آئی ہو اگر وہ کسی اور سلسلہ صنعت سے وہ حدیث کا مضمون نہیں آ رہا تو پھر یہ چاہے کتنی مضبوط ہو اس کو نہیں لیں گے مطلب تائید ہونی چاہیے کسی اور سلسلہ سنت سے ظاہر ہے کہ یہ امام بخاری شاید چونکہ شرط نہیں لگائی تو یہ ان کی ہاں ایک شرط نہیں ہے جس کی وجہ سے درجہ جو ہے حدیثوں کا بہت بڑھ گیا ہے تو یہ ہیں وہ دو باتیں کہ جس کی وجہ سے بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ بخاری کا درجہ آ ہے اور بات کرتے ہیں مسلم کا درجہ ہے کیونکہ دونوں شرطیں اپنی جگہ ایسی ہیں کہ مشکل ہے دونوں کو یہ کہنا کہ کون اعلی درجے کی شرط ہے اور کون ادنا درجے کی ہے تو بہرحال یہ ہے مرتبہ اس, کتاب کا اس طرح سے تین لاکھ حدیثوں سے چھان پچھوڑ کر کے اور یہ چار ہزار حدیثوں کو اس میں لیا گیا کتنی محنت ان حضرات نے نہ کی ہوگی اور زندگیوں کو کس طرح آ, اس علم میں نہیں لگایا کھپایا ہوگا اسی واسطے ان کے انتقال کی بھی جو آ, حالت بتلائی جاتی ہے وہ یہ کہ ان سے کسی شخص نے ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا تو وہ, وہ حدیث کے اس جواب ان کے پاس اس وقت نہیں تھا اب یہ گھر میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ میں اپنے ذخیرے میں اس کو تلاش کروں تو وہ لے کے اپنا ذخیرہ اور کتابیں جو تھیں وہ بیٹھ گئے جب اس وقت ان کو نظر آئی گھر میں کہ ایک ٹوکرے کے اندر کھجوریں رکھی تو پوچھا کیسے آئی کہ وہ کہیں سے ہتھیا ہاں ہے تو ٹھیک ہے اپنے پاس وہیں تو بیٹھ گئے اور انہوں نے ایک کھجور اٹھا کے کھائی کہ جیسے ہوتا ہے کہ بھائی کوئی چیز سامنے رکھے تو اٹھا کے کھانا شروع کر دیجئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے مطالعے میں لگ گئے اب دماغ تو لگ گیا مطالعے میں اور ادھر ہاتھ جو ہے وہ ایک دفعہ کام کر چکا تھا کھجور اٹھا کے کھانے میں دماغ اپنی جگہ کام کرتا رہا ہاتھ اور منہ اپنا کام کرتے رہے اور قتل ان کو یہ احساس نہ رہا کہ میں آخر کتنی کھجور کھائے جا رہا ہوں ہوا ہی نہیں ذہن اس طرف متوجہ یہاں تک کہ پورا وہ جو تھا برتن ٹوکرا وہ سب خالی ہو گیا اور ان کو کتنے گھنٹے لگے ہوں گے اس حدیث کے تلاش کرنے میں اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ بھائی بہت ساری کھجورے ہوں اور ایک ایک کھجور آدمی کھائے چلے جائے تو کتنا وقت لگے گا آخر ان کو وہ حدیث تو مل گئی اور بڑی خوشی اس کی ہوئی لیکن جب اس سے فارغ ہوئے تو اب دیکھا کہ ٹوکرا خالی ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوا تو آخر کو اس کی طبیعت پر اثر ہونا ہی تھا اور وہی سبب تکلیف بڑھتے بڑھتے وہ سبب بن گیا ان کے انتقال کا اسی میں ان کا انتقال ہوا امام مسلم کا تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ دماغی توانائی اور انرجی کو ان حضرات نے کس طرح سے حدیث کے علم میں لگایا تھا میں <خف> نے واقعہ سنا ہے بعض تو کہتے ہیں کہ مولانا عبدالحی لکھنوی کے بارے میں ہے اور بات ہو سکتا ہے کسی اور کو لیکن کئی ذرائع سے کئی لوگوں سے مجھے میں نے جو سنا وہ مولانا عبدالحی صاحب کے بارے میں مولانا عبدالحی لکھنوی یہ گزشتہ صدیق ہیں دیوبند میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی اور ان کے ان کے جو ان سے متقدم ہے امام احمد علی سہارنپور محدث یہ امانا احمد علی صاحب محدث اور ادھر مولانا عبدالحی لکھنوی یہ دونوں ہم زمانہ ہیں تو مولانا عبدالحی الحئی خود ایک بڑے زبردست عالم کے صاحبزادے ہیں علم کا ان کا ذوق تھا گھر میں ایک لائبریری تھی جس میں مولانا عبدالحی صاحب علمی کام کرتے تھے اور واقعی کام ایسا کیا ہے کہ کے بہت کم عمری میں انتقال ہوا لیکن کتابیں کتنی ہیں کہ جن علمی اور فنی کہ جن کے جن کو اب تو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ایڈیٹ کرنا وغیرہ وغیرہ ایڈیٹ کرنا ہی نہیں بلکہ یہ کہ ان کے اوپر حواشی اور ان کی شرح جو لکھی ہے مولانا عبدالحی صاحب نے ان مختلف علوم کی کتابوں پر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں علم سمندر اپنے پیٹ میں اتار رہے تھے بہت تھوڑی عمر میں انتقال ہوا تو خیر ابھی یہ بہت نوجوان تھے اور گھر کی اس لائبریری میں مطالعہ کرتے تھے تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اسے سنا رہا ہوں کاش یہ بات جو ہے یہاں کے ایک اچھا بڑا طبقہ سن لیتا اور سمجھ لیتا اس بات کو کہ کس طرح سے ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کیا کرتے ہیں تو یہ لائبریری میں تھے اور ان کے والد صاحب وہاں سے ذرا گزرے تو آواز کان میں آئی صاحب صاحبزادے کی مولانا عبدالئی صاحب کی کہ انہوں نے اپنے گھر کے نوکر کو پکارا اور پکار کر کے آ کہ ذرا ہم کو پانی پلا دو تو ان کے والد جو ہیں وہ آگے گزر چلے گئے لیکن اپنی بیوی سے یعنی ان کی والدہ سے بہت افسوس کے ساتھ اور حسرت کے ساتھ کہ مجھے بڑی امیدیں تھیں عبدالحی سے کہ یہ کچھ کام کا نکلے گا لیکن آج میری امیدوں پہ پانی پھر گیا تو پوچھا کیا ہوا تو انہوں نے سنایا کہ عبدال لائبریری میں تھا مطالے میں اور اس نے نوکر کو آواز دے کر پانی مانگا اس کے معنی یہ ہوگا کہ اس کو علم کا ذوق ہی نہیں ہے اگر علم کا ذوق ہوتا تو اس کو مطالے کے درمیان میں پیاس کا احساس کیسے ہوتا پیاس اور بھوک اس کی طرف ذہن جانے کے معنی یہ ہے کہ علم کی طرف ذہن نہیں لگا ہوا ہے مطالعے کے دوران تو مطالعے میں تو انہماک ہونا چاہیے اسٹڈی کے اندر کہ دماغ کسی اور چیز میں کام نہ کرے یہی ہے ایک عالم ہونے کی بات تو لہذا میری تو بالکل امیدوں پہ پانی پھر گئے بہت افسوس ہے مجھے ماں نے کہا کہ نہیں اپنا اتنا دل برا نہ کریں ایسا نہیں عبد ہوا ایسا نہیں تو نہیں جو دیکھا ہے میں نے انہوں نے کہا کہ اس کو علم کا جو ہے شغف ہے اور انہماک ہے تو اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو نقصان تو ہوگا مگر مجھے گوارا ہے وہ نقصان کیونکہ آپ کا دل سے میل اتر جائے اور یہ بات ثابت ہو کہ عبدالحی الحائی آپ کے اس اسٹینڈرڈ اور معیار پر ہے تو میں تجربہ کراؤں گی چناچے یہ ہوا کہ اپنے نوکر کو یہ کہا کہ اگر کسی وقت عبدالحی لائبریری میں مطالعہ کرتے ہوئے اگر پانی مانگے تو اس کو مٹی کا تیل لے جا کر پلا دینا گلاس میں اور اس کے بعد جو کچھ ہو وہ آ کر ہمیں رپورٹ دو چنانچہ نوکر نے تیاری کر رکھ لی اپنے اب وہ یہی ہوا کہ ایک دن انہوں نے آواز دی اور کہا کہ مجھے پانی پلا دو نوکر گلاس میں مٹی کا تیل لے گیا اور ان کو دے دیا ان کی نظر کتاب پر تھی اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ انہوں نے, انہوں نے جب کہا کہ پانی حاضر ہے انہوں نے ہاتھ بڑھایا گلاس لے لیا پی لیا گلاس ادھر کو ہٹا دیا نظر ان کی نہیں ہٹی اور اس کے بعد اپنا پھر مطالعے میں لگے رہے تھوڑی دیر تک اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد جا کر کے رپورٹ دے دی کہ یہ ہوا تو شام تک مزید انتظار کیا گیا جب کوئی بات نہیں ہوئی مطلب یہ ہے کہ عبدالحی صاحب کی طرف سے تو ماں نے کہا اپنے شوہر سے کہ دیکھا میں کہتی نہیں تھی کہ اسے ہم کو مطالعے کا استخلاق اور علم انحک ہے لیکن وہ کیوں ہوا تھا پتہ چلنے پر یہ ہوا کہ جب ایک کتاب کا مطالعہ ختم ہو گیا اور دوسری کتاب لائبریل سے نکالنی تھی اس درمیان میں ان کو پیاس کا احساس ہوا تھا تو پانی مانگا تھا مطالعے کے درمیان میں نہیں مانگا تھا تو یہ بات ثابت ہوئی تو میں یہ عرض کر رہا تھا خیر پھر بعد ان کو تو علاج علاج کر کے اس کو تو اضارہ ہو گیا مگر میں کہہ رہا ہوں کہ والدین ماں باپ نے بھی اولاد کی اس طرح تربیت کی ہے اور پھر جن لوگوں کے علمی کارناموں پر آج ہم کو فخر ہے انہوں نے اس طرح سے علم کی خدمت اور علم کو حاصل کیا ہے اب اب صورتحال یہ ہے کہ علم تو وہی ہے لیکن ہم جب اس کے لیے کوئی تکلیف اٹھاتے نہیں حاصل نہیں ہوتا جب حاصل نہیں ہوتا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم ہے ہی نہیں کچھ علم کچھ ہوتا تو یہ قابل نظر آتے اس کے پڑھنے والے حالانکہ علم میں بڑا کمال موجود ہے علم واقعی علم ہے ہی لیکن جب محنت سے پڑھتے ہی نہیں تو کیا کریں گے اسی لیے کسی کا کال ہے کہ بات کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے ال علم کا با بہت علم تمہیں اپنا تھوڑا سا حصہ بھی نہیں دے گا جب تک کہ تم اپنا پورا حصہ اس کو نہ دے دو یعنی مطلب کیا ہے اپنے کو تم کھپاؤ گے علم کے لیے پورے طور پر تب علم تھوڑا سا تمہارے پاس آئے گا تو ایک سمندر ہے کون سمندر کو ختم کر سکتا ہے تو اس واسطے جو ہے ان حضرات نے واقعی اس طرح سے محنتیں کی ہیں اپنی زندگیوں کو اور اپنے وسائل کو لگا کر کے تب کہیں جا کر ان, اس ان, ان, ان علوم کو محفوظ کیا ہے آج ہم ان کتابوں کو ہاتھ اٹھانا بھی لگانا اور دیکھنا بھی ہمارے یوں کہیے کہ ہم کو گوار آنی اور جس کے جن کتابوں کی تیاری کے میں لوگوں نے اپنی عمریں کھپائی ہیں ایک آدمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے خالی اسی کا عمر کھپانا اور لگانا تھوڑا ہی بلکہ یہ کہ ان سارے محدثین جن سے انہوں نے حدیثیں دی سب کا یہی حال رہا ہوگا اور اسی طرح سے ان سارے علماء کا کہ جنہوں نے ان کی اس کتاب کو دیکھ کر کے اور اس پر کام کیے ہیں تو کتنی سینکڑوں شرحیں لکھی گئیں اور تو ان سب نے اتنی محنتیں کی ہیں بہرحال انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کتاب کو شروع کریں گے اللہ چاہے قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلاع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سباد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأثنت ركبتي إلى ركبتي ووضع كفي لا فقذي وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم السلام وتوتي زكاة ودسوم رمضان وتحج البيت ان استطعت إليه سبيله قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني, فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبيه ورسولي واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر قال صدقت قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال فاخبرني عن الساعه قال ما المسؤول عن هذا يعلم من السائل قال فاخبرني عن اماراتها قال أن تلد الامه رببتها وان ترى الحفاة العراة العالة الرياء الشائه تتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلا بيس تو ماليا قال ثم قال لي يا عمر اتدري ما نسائل قلت, قلت, قلت الله ورسوله عالم قالفیندین تو یہ پہلی حدیث ہے کتاب الامان سے یہ کتاب مسلم شریف کی شروع ہو رہی ہے عام طور پر محدثین کتاب الامان سے ہی شروع کرتے ہیں کیونکہ عقیدہ سب سے پہلے درست ہونا ضروری ہے عقیدہ ہی پر اعمال کی بنیاد ہے جیسا عقیدہ اور اسی کے مطابق عمل بھی کاؤنٹ ہوگا دیکھنے میں چاہے وہ کتنا بھی اچھا لگ رہا ہو لیکن اگر عقیدہ غلط ہے عمل غلط اور دیکھنے میں چاہے کتنا برا لگ رہا ہو لیکن اگر عقیدہ صحیح ہے تو عمل بھی ہو تو عقیدہ بنیاد ہے اس واسطے سے عام طور پر محدثین کتاب الامان سے اپنی کتابوں کو شروع کرتے ہیں امام بخاری کی نظر اور آگے تک پہنچی ایمان سے شروع تو کیا انہوں نے اپنی کتاب کو مگر جو حدیث لائے ہیں وہ انہوں نے انہوں نے کتاب العلم سے شروع کیا اور انہوں نے جو حدیث لائے اس میں لائے کئی فکان بد الاح اللہ رسول اللہ صاحب امام بخاری نے یہ چیپٹر جو ہے قائم کر کے اور وہاں سے اپنی کتاب کو شروع کیا کہ کیسے ابتدا ہوئی وہی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح پہلی پہلا چیپٹر ہے بخاری کا تو علماء کہتے ہیں کہ دراصل امام بخاری جو ہیں وہ بہرال گہری نظر کے محدث ہیں انہوں نے یہ بتانا چاہا ہے کہ دین جس کے لیے ہم یہ کتاب لکھ رہے ہیں یا کو جمع کر رہے ہیں اس دین کا سورس اور اس کی بنیاد ہے وہی تو پہلے وہی کو طے کر لیا جائے کہ وہی کیا چیز ہے کس طرح سے آتی رہی ہے اس کے بعد پھر اور چیزیں آئیں گی اگر وہی کا جو سے رشتہ نہ ہو تو پھر کوئی چیز دین نہیں بنتی دی. یہ ہے امام بخاری کی نظر بہرحال وہ ایک بڑی بات ہے امام بخاری نے جو کچھ سوچا اور انہوں نے باپ قائم کیا تو ایمان, یہاں جو ہے کتاب المان کی پہلی حدیث لا رہے ہیں امام مسلم تو اس سے پہلے کہتے ہیں کہ امام ابوالحسین جن کی کنیت تھی مسلم ابن حجاج رضی اللہ عنہ نے یوں کہا اللہ کی مدد سے ہم ابتدا کرتے ہیں اور اسی کو ہم اسی سے ہم اپنے لیے کفایت چاہتے ہیں یعنی اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے وہ ماں توفیق نا اللہ اور ہم کو اللہ کی طرف سے توفیق ہے جس کی شان بڑی اونچی ہے اس کے بعد انہوں نے حدیث بیان کی کہ ابو خیسمہ اور اپنا یہ پوری صنعت بیان کر کے اور آگے یا بن یامر جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلا وہ شخص جس نے قدر کے مسئلے میں بصرہ میں بات شروع کی یعنی ابتدا کی اس معاملے کی یا اس مسئلے کی وہ مابل جوہنی ہے اصل میں پہلے سن لیجئے کہ صحابہ کے زمانے میں کچھ جماعتیں وجود میں آ گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ تھا کہ یہ یہود ہیں یا نصارہ ہیں یا مشرقین ہیں یا منافقین ہیں لیکن خود مسلمانوں کے اندر کوئی جماعت نہیں پیدا ہوئی تھی کہ جس کا کوئی اور نام رکھا جائے بس ایک زیادہ زیادہ وہ تھے کہ جن کو اللہ نے منافق کہہ دیا کہ یہ شو کر رہے ہیں اپنے آپ کے مسلمان ہونے کو لیکن حقیقت یہ مسلمان نہیں ہے ان کا عقیدہ ہی صحیح طور پر اسلامی نہیں ہے لیکن اور کوئی فرقہ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے وسال فرمانے کے بعد جو یوں کہیے کہ صاحبہ بھی موجود ہیں اور حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں یہ مسئلہ شروع ہوئے تو اس پر ان مسائل پر فرقے بنے مثلا ایک فرقہ تھا قدریہ کا قدریہ اور اس کے مقابلے میں آئے جبریہ قدریا کا کہنا تو یہ تھا کہ صاحب انسان اپنے اعمال کا جو ہے وہ چونکہ اس کو اختیار ہے کہ جو چاہے سو کرے اچھا کرے کہ برا کرے اس میں اللہ کو کوئی ذمہ داری دینا کسی چیز کی بالکل غلط ہے اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں انسان ذمہ دار ہے بس ختم اور جو کرتا ہے وہ انسان کرتا ہے اور اللہ سبحانہ ہوگئے نے تو بس پیدا کر دیا پیدا کرنے کے بعد سارے معاملات انسان کے انسان ذمہ دار ہے کلیتا یعنی یوں کہیے کہ دوسرے لفظوں میں کہ انہوں نے تقدیر کا انکار کیا انسان کو جو ہے وہ قادر قدرت والا مکمل طور پر اپنے اعمال کے تعلق سے یہ قدریہ کا کہنا تھا تقدیر کے مخالف ان کے مقابلے میں دوسرا فرقہ پیدا ہوا وہ جبریہ کہلائے ان کا یہ عقیدہ تھا انسان مجبور محض ہے کچھ نہیں کر سکتا جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا اور جو ہو چکا وہ اللہ سبحانہ ہوتا اللہ کے فیصلے اور ارادے سے پتا بھی نہیں کر سکتا اللہ کے فیصلے کے بغیر کہ جائے کہ انسان کا کوئی عمل جو ہے اس سے ظاہر ہو جائے انسان مجبور محض ہے کچھ نہیں کر سکتا یہ جبریہ کا عقیدہ تھا اہل سنت والجماعت نہ قدریہ میں سے تھے نہ جبریہ ان دونوں کے بیچ کا راستہ اہل سنت والجماعت جماعت نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں ان کی میجارٹی جس عقیدے پر تھی وہ ہے اہل سنت والجماعت کا ان کا کہنا اور ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ خالق اعمال کے میں اس کی وضاحت بعد میں کروں گا پہلے عقیدے کو کے الفاظ سن, سن لیجیے دل دل دل ہیں یعنی اللہ کے علم میں پہلے سے یہ بات تھی کہ فلانا انسان فلا وقت میں فلا کام کرے گا اور اسی کے مطابق ہو رہا ہے اللہ کے علم کے خلاف نہیں اس کو میں نے بھی کئی مرتبہ اپنی تفسیر میں بھی اور حدیث کے درس میں بھی کہا ہے کہ ہمارا ہم بھی علم رکھتے ہیں انسان اور اللہ بھی علم والے ہیں ہمارے اور اللہ کے علم میں کیا فرق ہے ایک فرق تو یہ کہ بھائی ہمارا علم لمیٹڈ ہے تھوڑا سا ہے اور اللہ کا علم بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک فرق ہے لیکن یہ کوئی فرق بڑا فرق نہیں ہے. اس واسطے کہ آخر انسانوں کے اندر بھی تو ایک جو ہے وہ تھوڑا سا علم دوسرا انسان زیادہ علم رکھ لیتا ہے تیسرا انسان اس سے بڑا علم رکھتا ہے وہ فروغ کل لیجیے علم نالی تو اگر اتنا ہی فرق ہو کہ اللہ کا علم ہمارے سے زیادہ ہے یہ کوئی اللہ کے کمالات میں سے نہیں ہوگی بات یہ مگر بہرحال یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ کا علم اور ہمارے علم میں یہ فرق ہے کہ ہمارا علم لمیٹڈ ہے اور اللہ کا علم لمیٹڈ نہیں دوسری بات دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے علم میں اور اللہ کے علم میں یہ فرق ہے کہ ہمارے علم میں جو کوئی چیز آتی ہے واقع ہونے کے بعد موجود ہونے کے بعد ہمارے علم میں آتی مثلا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہیں صاحب آپ کا نام یہ ہے آپ کا کدوقامت یہ ہے آپ کا رنگ و روغن یہ ہے سویا یہ ساری چیزیں میرے علم میں جو ہے یہ کیسے آیا دیکھ کر آیا آپ موجود ہیں آپ کو موجود دیکھ کر کے اور میں نے یہ ساری چیزیں سمجھی کہ صاحب ان کا سر ایسا ہے ان کی ناک ایسی ہے ان کی آنکھ ایسی ہے ان کے ہاتھ ایسے وغیرہ وغیرہ تو انسان کا علم جو ہے وہ واقع کے تابع ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کا علم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ واقع ہو جانے کے بعد کسی چیز کے موجود ہونے کے بعد اللہ کے علم میں وہ چیز آئے ورنہ تو ہمارے علم میں اور اللہ کے علم میں کوئی فرق نہیں تو پھر ہم ہی کیوں عابد اور وہی وہ کیوں معبود ہوں اللہ کے علم میں, یہ کہ میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ چیز معلوم ہے ان کے علم ہے اس چیز اس واقعے کے ہونے سے پہلے اور اس چیز کے موجود ہونے سے پہلے یہ انسان جو اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے بیٹھا ہے اور ہم کو اب معلوم ہوا ہے کہ اس کے رنگ و روحن کیا ہے اللہ سبحانہ اللہ کو پہلے سے علم تھا اس کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ ہے علم اللہ کا سن میں آئی بات تو اللہ سبحان العالیٰ قادر بھی ہیں اور عالم ہے کل بھی ہیں جیسا تو میں نے یہ بات کہی کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے علم کے مطابق ہو رہا ہے اور جو کچھ اللہ کے علم میں پہلے سے تھا اس کے خلاف نہیں اس کے خلاف ہوا تو وہ علم صحیح نہیں اور جب علم صحیح نہیں ہوگا تو معبود نہیں ہو سکتا یہ ایک بات لیکن انسان کا جو ہے وہ کاسب ہے کاسب کا مطلب کمان وہ جو ارادہ کرتا ہے کسی عمل کا اور اس کے مطابق وہ عمل کر لیتا ہے تو یہ کسب محنت تو محنت کا ذمہ دار تو انسان ہی ہوگا مثلا آپ اپنے گھر سے چل کر یہاں تک آئے آپ نے ارادہ کیا آپ گاڑی میں بیٹھے گاڑی میں بیٹھ کے یہاں تک آ گئے, وہ اتر کے یہاں تک چل کر کے مسجد میں پہنچ گئے یہ ساری محنت ہوئی ہے یہ محنت تو بندہ کر رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں کاسب کسب کرنے والا تو قصب اعمال بندے کا فعل ہے خلق اعمال اللہ کا فعل ہے اس لحاظ سے کہ سوال یہ کہ یہ طاقت کس نے دی کہ ہم ارادہ کریں اور ہم گاڑی اسٹارٹ کریں اور گاڑی میں بیٹھیں اور یہاں دروازے پر اتریں اور اندر چل کر آئیں ان ساری چیزوں کی طاقت کس نے دی ظاہر ہے کہ اللہ نے دی تو یہ جو عمل ہے ہمارا یہ اعمال ہے ہمارے ان کی تخلیق اللہ کی طرف سے ہے قصب ہماری طرف سے یہ ہے لہ سنت والجماعت کا عقیدہ اس لیے نہ قدریہ میں ہے اور نہ جبریہ میں انسان کسب کرنے والا ہے لہٰذا تک ذمہ دار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کو جا کر جواب دینا پڑے گا تو انہیں صحیح کیا یا غلط کیا یہ ہے لسنت والجماعت کا عقیدہ تو یہ جو قدریہ تھے یہ ہے لسنت کے نزدیک گمراہ تھے اب سن لیجئے کہ اس کا جو بانی تھا اس فرقے کا وہ بسرے کا رہنے والا معبد الجہانی تھا تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ابن یامر نے یہ کہا کہ پہلا شخص جس نے قدر کے بارے میں بسرے میں بات کی وہ معبد الجہانی تھا تو کہتے ہیں کہ میں کون کہہ رہے یہ ابن یامر میں اور حمید ابن عبدالرحمان ہیم یری دونوں حج کرنے کے واسطے یا عمرہ کرنے کے لیے ہم چلے اور ہم نے آپس میں کہا کہ اگر کاش ہماری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی سے ہو تو ہم ان سے پوچھیں اس شخص کے جو یہ باتیں کر رہا ہے قدر کے بارے میں اس کے بارے میں صحابہ سے پوچھیں کیونکہ صحابی جو بات فرمائیں گے وہی حق ہوگی تو ہمیں پوچھے یہ بات جو کہہ رہا ہے صحیح ہے غلط ہے تو ہم کو اللہ کے طرف سے ہم کو اس بات کی توفیق خوب مل گئی سعادت ملی کہ عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو کہتے ہیں کہ میں اور جو میرا ساتھی سب میں لگ گیا ان کے ساتھ ارے صحابی مل گئے اور صحابی بھی جریر قدر ہیں عبد ابن عمر ابن خطاں ہم میں سے ایک ان کے دائیں طرف ہو لیا اور دوسرا ان کے بائیں طرف ہو لیا ساتھ ساتھ چلنے لگے تو مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ جو میرا ساتھی ہے یہ نہیں بات کرے گا میرے میرے اوپر ڈالے گا یہ تاکہ میں ہی بات کر لوں سہکل کلام علیہ تو خیر جب مجھے اس کا محسوس ہوا کہ یہ بات ہی نہیں کر رہا تو پھر مجھے ہی بات کرنی پڑے گی تو میں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمان یہ عبداللہ ابن عمر بن خطاب کی کنیت تھی ابو عبد الرحمان کیونکہ ان کے بیٹے کا نام عبدالرحمان تھا تو جیسا کہ عرب کا دستور اور آداب میں ہے کہ کسی کا ذات نام لے کر نہیں پکارتے بیٹے کی طرف نسبت کر کے فلانے کے باپ یا جو بھی ہے تو اے ابو عبد الرحمٰن ہمارے سامنے کچھ لوگ ظاہر ہوئے ہیں اور جو قرآن بھی پڑھتے ہیں اور علم کے اندر بہت ہی یوں کہیے کہ وہ غوطے بھی لگاتے ہیں اور بڑی علم کی باتیں کرتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں علم اپنا اور پھر ان کی کچھ اور مزید حالت بھی بتائی کہ ان کے یہ حالات ہیں لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہے یہ جامن لا اور معاملہ جو کچھ ہے یہ ہمارے کرنے سے ہو رہا ہے یہ تقدیر وقدیر کوئی چیز نہیں وہ ایسی بات کہتے ہیں تو مطلب یہ کہ اب آپ کیا فرماتے ہیں عبداللہ اللہ ابن امن نے رضی اللہ یہ فرمایا کہ تمہاری جب ان لوگوں سے ملاقات ہو تو ان سے کہہ دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں یعنی مطلب بے تعلق میرا کوئی تعلق ان سے نہیں بحثیت مسلمان کے اور بحثیت صحابی رسول کے اور ان کا تعلق مجھ سے نہیں میرا مطلب بالکل ہمارا ان کا راستہ الگ الگ ہے اور عبداللہ ابن عمر نے قسم کھا کر یہ بات کہی کہ اگر ان میں سے کوئی شخص اہت کے برابر بھی سونا خرج کرے اس کے پاس سونا ہو اہت پہاڑ کے برابر اور اسے خرچ کر دے اللہ قبول کرنے والے نہیں جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہیں لائیں گے معلوم ہوا کہ تقدیر ایمان کا حصہ ہے یہی وہ جز جس کی وجہ سے اس حدیث کو امام مسلم لائیں تقدیر ہمارے ایمان کا حصہ ہے حضرت ابت بن عمر نے اس کو واضح کر دیا تو جب ایمان نہیں ہوگا کتنا بھی عمل کر لیجیے اللہ قبول کرے گا نہیں یہ جیسے پیغمبر وسلم کو نمانے تو کوئی کتنا بھی کا خیرات کرے کتنی بھی نمازیں پڑھے تھوڑی قبول ہوں گی وہ قبول ہونے والی نہیں تو یہ تقدیر ایمان کا حصہ ہے اس کے بعد پھر انہوں نے یوں کہا عبداللہ اللہ ابن عمر نے کہ مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد عمر بن الخطاب نے اور انہوں نے کہا کہ اس درمیان میں کہ اس دوران کہ ہم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن موجود تھے حاضر تھے تو اچانک کیا ہوا کہ ایک شخص ہمارے ہم میں آیا اور جس کے کپڑے بڑے سفید اور جس کے بالوں کا رنگ بالکل کالا چمکتا ہوا یعنی یہ بتانا ہے اس سے کہ کوئی مسافر نہیں لگ رہا تھا مسافر ہوتا تو بالوں پہ گرد جمی بھی ہوتی کپڑے محلے ہوتے لیکن یہ تو بالکل ایسا کہ جیسے یہیں برابر کے کسی مکان سے اٹھ کے چلا آیا ہے کپڑے صاف سفید بالوں پہ ذرا کوئی گرد و غبار نہیں کالے بال چمکتے ہوئے تو کوئی دور سے آیا ہوا نہیں قریب سے کوئی شخص ہے. حالانکہ وہ بالکل اجنبی تھا لا اسی کہہ رہے ہیں لا یورا اثر اس سفر اس پر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے لا یار اور اس کو ہم میں سے کوئی آدمی جانتا بھی نہیں تھا ارے بھائی اگر باہر سے آیا تو سفر کے آثار ہونے چاہیے اگر یہیں یہی والا تو ہم میں سے کوئی اس کو پہچاننے والا ہونا چاہیے جیسے محلے میں ہوتا تو کہتا ہے کہ عجیب ہوئی بات یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اس طرح بیٹھا کہ اپنے گھٹنوں کو آپ کے گھٹنوں سے ملا لیا بالکل قریب آ کے بیٹھ گیا گھٹنے سے گٹنے ملا کر بیٹھنے کا مطلب کیا ہوا کہ بھائی بہت بے تکلفی ہے بڑی جان پہچان ہے اللہ کے رسول سے پہلے سے ورنہ کون اتنی بے تکلفی سے آ کے بیٹھے گا لیکن کہ فاس ناتا روکو پتہ ہی الا روکوئی پھر اتنا ہی نہیں ودا کفئی الا فخ جیسا ہوا کرتا ہے نا کبھی پاس بیٹھے ہوئے ہوں تو اپنے ہاتھ اس کے ٹانگوں پہ یہاں رکھے میں ذرا ایک بات بتانا اس کا مطلب بہت قریب ہو کر کے اور بڑی بے تکلفی کے انداز میں انہوں نے یوں کہا اور کہا کہ یا محمد اخبرنی عن اسلام اسلام کے بارے میں مجھے بتلائیے کیا ہے اسلام یہ اس شخص نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تمہیں وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہے یہ ہے اسلام کیا چیز آ گئی شہادت اللہ علیہ اللہ اور نماز کا قیام اور رمضان کے روزے زکوٰۃ اور حج جس کو وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہے یہ ہے اسلام جب آپ نے فرمایا تو اس نے کہا صدقتا آپ نے سچ فرمایا تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا یہ عجیب آدمی ہے پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے یعنی پوچھنے کا مطلب تو یہ کہ اس کو معلوم نہیں تھا تو اس لیے پوچھا اور تصدیق کر رہا کہ آپ نے صحیح فرمایا اس کا مطلب یہ کہ معلوم تھا تو پوچھتا کہاں کو ہے پھر جب اس کو معلوم تھا تو ہمیں بڑا تعجب ہوا اس کے ساری بات سے اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے ایمان کے بارے میں بھی بتائیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر کو مانے اور اس کے فرشتوں کو مانے اس کی کتابوں کو مانے اس کے رسولوں کو مانے اور آخرت کے دن کو مانے اور تو ہر چیز کے اچھا اور برا مقدر ہونے پر, پر بھی ایمان لائے یہ ہے وہ تقدیر کا مسئلہ تو حضرت عمر اس کا مطلب یہ کہ عبد اللہ عمر نے جو بات کہی تھی وہ محض ان کا اپنا اشتہاد نہیں تھا بلکہ یہ کہ انہوں نے اس طرح سے اپنے والد کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس معاملے کو جوڑ دیا کہ تقدیر جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے تو کہ ہر چیز کے اچھا برا ہونے کے سلسلے میں مقدر ہونے پر ایمان لائے تو ان سوال کرنے والے نے پھر یہ کہا کہ آپ نے سچ فرمایا اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے احسان کس کو کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کا انا کا تارا جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو اور فعلم تکن تارا اگر یہ نہ ہو سکے تم اس کو دیکھ رہے ہو تو پھر اس طرح کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ ذہن پر یہ بات چھائی بھی ہونی چاہیے کہ جب ہم عبادت کر رہے ہوں تو اس وقت ہمارے ذہن پر یہ بات مسلط ہو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں اور جب اللہ دیکھ رہے ہیں یہ خیال غالب رہے گا تو پھر ہر چیز قاعدے زابطے میں ہوگی صحیح صحیح ہوگی نہ دماغ اور دل درازہ ہٹے گا نہ آنکھیں بے, بے, بے, بے ضرورت حرکت کریں گی نہ ہاتھ اور پاؤں حرکت کریں گے کچھ نہیں اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا تھا بار بار وہ اپنی داڑھی کو یوں گزارا آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خوشبو ہوتا تو اس کے ہاتھ میں بھی خوشبو ہوتا معلوما کہ دل مت... خوشون اس میں نہیں ہے اللہ سبحان ہو تعالی کی طرف دل متوجہ نہیں جب دل متوجہ نہیں تو ہاتھ کا مطابق مت... عمل کرے گا یہ بے جا جو حرکت ہو رہی ہے بے ضرورت یہ اس واسطے کہ دل متوجہ نہیں اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف. تو معلوم ہوا کہ یہ ہے احسان کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرنا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اور یہ نہ ہو تو پھر اس طرح کے اللہ تم کو دیکھ رہے نہیں تو ہے کیونکہ احسان کے بارے میں اور ان بہت سے مسئلوں کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ کچھ عرض کروں گا ہفتے جو حدیث کتاب ایمان کی مسلم شریف کی چل رہی تھی وہ مکمل نہیں ہوئی تھی تو بات یہ چل رہی تھی کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا صحابہ موجود تھے ارت عمر رضی اللہ عنہ اس کی روایت کر رہے ہیں تو اس نے آنے والے شخص نے جو نہایت صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے بالوں پہ بھی کوئی گرد و غبار نہیں کالے بال ایسے مال بالکل مقامی آدمی ہے حالانکہ اپنی شکل و صورت کے لحاظ سے جانا پہچانا ہوا مدینے والوں کے لئے نہیں تھا تو اس نے آ کر کے اور گھٹنے سے گھٹنے ملا کر کے آپ کے پاس قریب بیٹھ کر اور جو سوالات آپ سے کیے تھے ان میں ایک تو ایمان کے بارے میں سوال تھا اور اس کا جواب جب آپ نے دیا تو اس نے کہا کہ آپ نے صحیح فرمایا اور پھر اس کے بعد پہلا سوال اسلام کے بارے میں تھا دوسرا ایمان کے بارے میں اور تیسرا جو تھا یہ احسان کے بارے میں ہے جس پر میں گزشتہ ہفتے رکا تھا تو اس نے کہا تھا کہ آخبر نی عل احسان کہ مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے کہ احسان کس کو کہتے ہیں آپ نے فرمایا تھا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے جیسے کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور فعلم تک انتا پھر اگر یہ نہ ہو کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے تو پھر یہ بات ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں تو احسان کا جہاں تک تعلق ہے یہ اردو میں بھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس کے معنی یہ لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی دوسرے آدمی پر کسی طرح کی مہربانی کرے کوئی اس کو نفع پہنچائے فائدہ پہنچائے ہم اس کو احسان کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کسی آدمی کو ایک ہزار ڈالر دے دیے وہ آدمی ضرورت مند ہے آپ نے دیکھا کہ بھائی ضرورت مند ہے بغیر مانگے آپ نے اس کو ہزار ڈالر دے دیے وہ کہے کہ بھائی آپ نے بڑا احسان کیا تو نفع پہنچانا کسی کو یہ احسان ہے اور یہاں احسان کے معنی بتلائے جا رہے ہیں کہ احسان یہ کہ اللہ کی عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ نہ ہو سکے تو اللہ تمہیں دیکھ رہے تو یہ بات کیا ہوئی اس لیے میں بتا دوں کہ یہ عربی کا لفظ ہے الاحسان اور یہ احسان کا لفظ عربی میں دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک معنی تو یہ ہے کہ کسی کام کو خود اپنے لیے اچھی طرح سے کرنا یہ بھی احسان ہے مثال کے طور پر کسی شخص کے آپ نے تقریر سنی کسی شخص کی تلاوت آپ نے سنی کسی شخص کا جو ہے دوڑنا آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا آپ کہتے ہیں احسنتا تو یہ احسان ہے احسنتا کا مطلب کیا تم نے بہت اچھا کیا بہت اچھی تقریر آپ نے کر دی بہت اچھی قرآن شریف کی تلاوت کر دی آپ نے دور بہت اچھی لگا دی وغیرہ تو یہ بھی احسان ہے بھلائی کرنا اپنے لیے اور اسی طرح سے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے بھلائی کرنا دوسرے کے واسطے تو یہ احسان کا لفظ عربی میں دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے یہاں جو اس احسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے وہ پہلے معنی کے لحاظ سے لیا ہے کہ اس کے مطلب کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا بہت اچھے طریقے پر اب بہت اچھے طریقے پر ہونے کے معنی کیا ہیں کہ صاحب اپنا دل اور دماغ اللہ کے عظمت اور جلال سے بھرا ہوا ہو اور دل اور دماغ پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ سبحانہ ہوا کی ذات کی طرف متوجہ ہو تو یہ ہے عبادت کی اچھائی اسی واسطے سے میں نے قرآن شریف کی اس آیت کے ذیل میں ان اللہ یادلیحسانی ویتا وہاں بھی میں نے تو وہ چودواں سپارہ آیا نہیں جہاں بھی میں نے تفصیل کی تھی اور یہاں ان شاء ہوگی جب کبھی زندگی رہی تو میں نے اس کے بارے میں بھی کہا تھا ان اللہ یا امروبل عدلی احسانی اللہ تم کو حکم دیتے ہیں عدل کا اور احسان کا تو وہ وہاں احسان جو ہے وہ دونوں معنی میں ہوگا کہ احسان اپنی ذات کے لیے بھی اپنے کام کو اچھی طرح کرنا اور احسان دوسرے کے لیے بھی دوسرے کو نفع پہنچانا کیونکہ عدل بھی دونوں معنی کے لیے کہ معاملات میں عدل کرنا یعنی جو اپنی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا پورا ادا کرنا یہ عدل ہے عدل کہتے ہیں برابر سرابر کو مثال کے طور پہ میں نے دس ڈار آپ سے لیے دسی آپ کو واپس کر دوں یہ عدل ہے اور اگر دس نہیں ادا کروں پانچ ادا کر کے بھاگ جاؤں یہ پانچ, کچھ بھی ادا نہ کروں یہ ظلم ہے اور اگر دس ڈالر کے بدلے میں میں آپ کو بیس ڈالر دے دوں پندرہ ڈالر دے دوں وہ مسئلہ الگ ہے میں اس پہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صاحب وہ سود وغیرہ کا مسئلہ ہے. لیکن اس کو آپ کہیں گے کہ احسان یعنی جتنا واجب تھا اس سے زیادہ کرنا جو ہے احسان ہے اور برابر سرابر عادل ہے ان اللہ یا امر بالعدل اللہ تم کو عدل کا حکم دیتے ہیں کس کے واسطے عدل کرنا اپنے لیے بھی عدل کرو دوسرے کے واسطے بھی عدل کرو یعنی تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے جو چیز واجب ہے اس کو پورا ادا کر دو اسی طرح دوسروں کے حقوق جو واجب ہیں ان کو پورا ادا کرو اور الحسان میں بھی یہی ہوگا کہ اپنے سارے معاملات میں تم سارے کاموں کو جو اللہ کے واسطے ہیں بندوں کے واسطے ہیں تمہاری ذات کے واسطے ہیں ان سارے کاموں کو اچھی طریقے پر کرو یہ احسان اس واسطے احسان نماز کے اندر بھی ہے احسان روزوں کے اندر بھی ہے احسان زکوٰۃ کے اندر بھی ہے اور ہر بھلائی کے کام میں احسان ہوگا اس معنی سے جو میں نے معنی بتلا ہے تو عبادت کے اندر احسان جو ہے وہ یہی ہے اس کی خوبی کہ ذہن اور دل وہ اللہ کے عظمت اور جلال سے بھرا ہوا ہو اور متوجہ ہو اللہ کی ذات کی طرف اسی لیے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ انتابود اللہ کا نگترہ یہ چونکہ ایک دل کی ایک کیفیت ہے احسان جو ہے اصل میں اس کی جگہ ہے دل اس کی جگہ ہاتھ نہیں ہے پیر نہیں ہے کسی کے عظمت اور جلال سے دل بھرے گا ہاتھ نہیں بھرے گا ہاتھ سے تو زیادہ زیادہ اس کا اظہار ہوگا پیر سے اس کا اظہار ہوگا آنکھ ناک سے اس کا اظہار ہوگا لیکن اصل جگہ جو ہے وہ احسان کی وہ ہے دل تو اب دل میں جو ہے یکسوئی ہونا یہ احسان ہوگا چاہے صاحب جس طرح سے مفتی کا کام یہ ہے فقیح کا کام یہ ہے کہ وہ یوں بتلائے کہ صاحب آپ جب وضو کریں تو کس طرح وضو کریں کہ صاحب آپ کے جو ہیں وہ ہاتھ اس طرح دھلنے چاہیے اور کلی اس طرح ہونی چاہیے اور ناک میں پانی اس طرح دیا جانا چاہیے اور منہ اس طرح دھلنا چاہیے وغیرہ وغیرہ نماز کس طرح پڑھی جانی چاہیے بھائی پہلے کھڑے ہو جائے آپ ہاتھ اٹھائیے تکبیر کریے ہاتھ باندھیے قرآن شریف پڑھیے وغیرہ یہ ایک فقیر کا کام ہے کہ یہ بترانا لیکن سوال تو یہ ہے کہ اس کے ان سارے عمل کے اندر ایک روح جو ہے وہ اسی کیسا بھی وزو ہو رہی کیوں ہو رہی اور اس وضو کے اندر کیا خیال ہونا چاہیے کیا اے، اے، اے، اے، اے اس واسطے کہ بھئی ہمارے بدن کو ٹھنڈک پہنچ جائے یہ سائنٹیفکلی جو ہے یہ ہاتھ اور پاؤں کو دھونا ہماری ہیلتھ کے واسطے بہت اچھا ہے یہ ذہن بالکل کسی بھی چیز کی طرف متوجہ نہ ہو بس ہاتھ پاؤں دھل گیا دھل گئے یہ نہیں بلکہ یہ کہ جو روح ہے وضو کی جس سے کہ طہارت باطنی حاصل ہو وہ ظاہر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اسی واضح اس تعلق سے بھی دعائیں موجود ہیں وضو کے درمیان میں کہ جب آپ کیا نام ہے منہ میں پانی لے کر کے اور کلو کر رہے ہوں تو اس وقت بھی دعا ہے کہ اللہ موفکنہ تلاوت القرآنی وزک رقب و اس لیے کہ اس منہ کی صفائی جو ہے اور اس کے بعد اس منہ کا صحیح استعمال ہے کیا اللہ کی یاد میں لگانا اس کو الفاظ جو ہے اس منہ سے اللہ کی یاد کے نکلنا اسی طرح سے ناک میں جب پانی دیں تو اس کے لیے بھی دعا ہے اللہ راہ جنتی والنی راہدنار اے اللہ مجھے جو ہے جنت کی خوشبو سنگا مجھے جہنم کی خوشبو منسوخا منہ میں منہ پر جو ہے آپ پانی ڈالیں منہ دھوئیں چہرے کو تو اس وقت کے لیے بھی دعائیں اللہ یوم اللہ میرے چہرے کو اس دن روشن کیجے جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ چکے ہوں گے گناہوں کے تو اس طرح سے ہاتھ کو دھوئیں گے تو دائیں ہاتھ پر آپ پانی ڈال لیں دھو رہے ہیں اللہ کتابی بھی امینی وہاں سے اے اللہ میرا میرا اعمال نامہ قیامت میں میرے دائیں ہاتھ میں دیجئے اور میرا حساب ہلکا لیجئے بائیں ہاتھ کو دو رہے ہیں تو اللهم لا توتنی کتابی بشمالی ولا تعتنی وراء من وراء ظهری اے اللہ میرا اعمال نامہ قیامت کے دن بائیں طرف سے مت دیجئے نہ پیٹ کے پیچھے سے دیجئے سر پہ مسح کر رہے ہیں تو اللهم اذلنی تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظل عرشك اے اللہ مجھے روز محشر جو ہے اپنے عرش کا سایہ میں رکھیے جس دن عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا ہر میو کا یہ کہ ہر فیل کے وقت میں ایک دعا ہو رہی ہے。ظاہر ہے کہ یہ دعا محض الفاظ منہ سے ادا کرنا نہیں بلکہ ان کی حقیقتوں کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ کان میں اگر انگلیوں اگل سے آپ مسا کر رہے ہیں تو اللہ اللہ مجلّام اللہ استمی قلف استمی اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دیجئے کہ جو اچھی بات کو سنیں اور پھر اس کو قبول کریں سمجھ میں آیا آپ اگر گردن پر مسا کر رہے ہیں تو اللہ النار اے اللہ میری میرے گردن کو آپ جہنم کے آگے سے بچا لیجیے تو سارے عملوں میں یہ دعائیں ہیں اب اگر ان دعاؤں کی طرف ذہن متوجہ ہو تو پھر یہ وضو جو ہے یہ نہ تو سائنٹیفک وضو ہو رہی ہے نہ جو ہے وہ کوئی اور اس کا مقصد ہے کہ گرمی اور سردی کا علاج ہو رہا ہے بلکہ اس کا مقصد صرف وہ ہے کہ اللہ کی رضا کی اور اپنی آخبت کی درستگی کی ایسی فکر کہ جس فکر کے ساتھ وضو کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنے والے کے وضو کرتے وقت قطرہ جو ہے پانی کا گرتا نہیں تو اس بدن کے اس حصے سے گناہ چھڑ جاتا ہے ساتھ کے ساتھ اسی واسطے وضو کے پانی کو جو وضو جب کر لیں آپ تو پانی جو گرتا ہے اس پانی کو طاہر تو کہتے ہیں یعنی خود اپنی ذات سے تو پاک ہے ہی اسی لیے کہ ناپاکی تو کوئی لگی ہوئی تھی نہیں تو پاک ہے لیکن متار نہیں ہے یعنی خود پھر پاک کرنے والا نہیں اگر آپ اس پانی کو جمع کر لیں اور جمع کرنے کے بعد پھر آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو اب یہ استعمال کے لائق نہیں متاحر نہیں ہے یہ طاہر ہے. ہے اپنی جگہ پر پاک نہیں کرے گا یہ پھر دوبارہ آپ اس سے وضو کرنا چاہیں وضو توڑ کر نہیں کر سکتے تو کیوں اس لیے کہ آ, آ, آ, یہ, یہ بات سائنٹیف سائنس نہیں بتائے گی شریعت اس, اس, فیل ہے کہ اس وضو کو ایک مرتبہ جب کیا گیا اس پانی کو جب ایک مرتبہ آ, پاکی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا اس میں گناہوں کی آمیزش ہے اب یہ دوبارہ اس سے جو ہے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی یہ شریعت کا ہے تو میں نے کہا کہ یہ وضو کا احسان ہوا نماز کا احسان بھی اسی طرح سمجھ لیجیے تو یہ مفتی کا کام یہ فقیر کا کام نہیں ہے فقیر کا کام تو بس صرف یہ کہ بھائی کس طرح یہ کام کرو مگر دل جو ہے وہ متوجہ کیسے ہو یہ عام یہ بات بھی ایک الگ ہے نبی نے تو نبی تو جامع تھے ان ساری باتوں کے وہ اگر یوں فرماتے تھے کہ وضو اس طرح کرو نماز اس طرح پڑھو تو پھر یہ کہ حقیقت اس کے اندر کس طرح پیدا ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت یہ تھی کہ وہ صحابہ میں وہ اثر منتقل ہوا اور صحابہ رضی اللہ عموم ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ پوری امت میں سب سے بڑھ کر متقی جو تھے اور خصور کرنے والے اور خضو کرنے والے اور درجہ احسان پر فائز وہ صحابہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے لیکن ظاہر ہے کہ جیسا آپ نے فرمایا تھا خیر القرو قرنی بہترین زمانہ میں ہے پھر اس کے بعد کا پھر اس کے بعد کا تو اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جیسے جیسے گرائیوں کا یہ کہ وقت آگے بڑھتا گیا فاصلہ بڑھتا گیا وہ خیر کم ہوتی چلی گئی یہ ایسی مثال ہے کہ جیسے آپ مثال کے طور پر آپ چولہے کے اوپر برتن رکھتے ہیں کوئی چیز پکانے کے واسطے تو جس وقت کھانا پکا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت اس برتن کی گرمی اور آگ کی گرمی کو دیکھیے تو بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آئے گا اگر آپ ہاتھ آگ پر رکھیں تو وہ بھی اتنا ہی تکلیف دہ گا۔ برتن پہ رکھیں وہ بھی اتنا ہی دے ہوگا فرق کرنا مشکل ہے کہ ادھر گرمی زیادہ ہے ادھر گرمی زیادہ ہے. اگرچہ آگ کی گرمی بہت زیادہ ہوگی یقینی طور پر لیکن اب آپ برتن کو اس میں سے ہٹا لیجیے تو ظاہر ہے کہ کچھ دیر کے بعد وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس میں وہ ذرا بھی حرارت نہیں رہتی تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی جو برکات ہیں وہ صحابہ جو آپ کی زندگی میں تھے جو حضرات جنہوں نے آپ سے براہ راست فیض حاصل کیا ان کو براہ راست وہ حرارت ایمانی ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تو اس واسطے صحابہ میں بے شک فرق ہے لیکن میں کہتا ہوں جن سے صحابیت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ نبی کے بعد اگر کوئی مقام کسی کا ہے تو وہ صحابہ کا ہے ہاں اگر صحابہ میں فرق کرنے بیٹھیے تو اس لحاظ سے ہے کہ نبی کے بعد اگر مقام ہے تو صدیق کا ہے بیچ میں کوئی نہیں ہے اسی, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں حضرت ابو بکر صدیقی کو تو حکم دیا تھا کہ تم نماز پڑھاؤ گے اور عائشہ نے سمجھ دیا تھا کہ ان کو نماز پڑھانے کے حکم دیا جانے کا مطلب کیا ہے کہ یہ آپ کا جو اب وقت آ گیا ہے اور آپ کی جگہ یہ بیٹھیں گے اور ان کے بس کا نہیں اس واسطے کہ تو بڑے جمبھیلا کا کام ہے تو جب ابو بکر صدیق کو بلایا گیا اور ان سے آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھاؤ تو وہ بھی رک گئے یا رسول اللہ کسی اور کو آپ مقرر فرما دیے عمر کو فرما دیجئے مجھے چھوڑ دیجئے تو آپ نے فرمایا کہ یا ابو بکر ماں منا آکا استا مرونا مامنا آکا تسبتا تجھے کس چیز نے روکا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو اس کی تعمیل کرنے سے روک گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حکم میں دے چکا ہوں پھر تم کیوں اس میں ہیلجت حجت کر رہے تو انہوں نے ابو بکر صدیق نبی عرض کیا کہ یہ ادب تھا ہی نظرات کا اس وقت یوں کہا کہ ابن ابی کی یہ مجال کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور وہ نماز پڑھانے کھڑا ہو جائے تو, تو میں نے کہ کہ صدیق اکبر کا مقام صدیق کا مقام پھر نبی کے بعد اسی کا ہے اسی قرآن شریف میں بھی یہی بات موجود ہے کہ فرما اللہ تعالیٰ تھا کہ وہ فولا کا مال لذین میننبی و صدیقین و شہدا و صالحی ترتیب ہے کہ نبی کا مقام اور اس کے بعد پھر صدیق پھر شہداء پھر فالحی قرآن شریف نے بھی اس ترتیب قائم کر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے اسی ترتیب کی رعایت فرمائی تو یہ جو میں نے رستیا کے صحابہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے صحبت کی برکت سے وہ جامعیت آئی اگرچہ نبی کا مقام ظاہر ہے کہ وہ, وہ تو نہیں حاصل ہو سکتا مگر بہرحال ان میں کچھ نہ وہ تھی لیکن آگے چل کر کے وہ جامعیت کہاں سے باقی رہتی میں اس وقت تو یہ تھا کہ ایک صحابی فقیر بھی ہے ایک وہی صحابی, صحابی محدث بھی ہے وہی صحابی قرآن شریف کا عالم بھی ہے وہی صحابی جو ہے مفصر بھی ہے اور وہی وہی صحابی متقی اور پرہیزگار اور ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں لیکن جب زمانہ آگے بڑھتا گیا تو پھر یہ ہوا کہ فنون کے واسطے بھی الگ الگ لوگ مقرر ہو گئے صاحب یہ تفسیر والے ہیں صاحب یہ حدیث والے ہیں صاحب فقہ والے ہیں کہ نہیں یہ شعبے بنتے چلے گئے تو ٹھیک اسی طرح سے پھر ضرورت یہ تھی کہ اس احسان کی اس کیفیت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے واسطے جس محنت کی ضرورت ہے اس محنت کے کرنے والے بھی کچھ لوگ ہونے چاہئیں فقہ کیا بغیر محنت کے حاصل ہو گئی تھی لوگوں کو تفسیر کا علم کیا بغیر محنت کے حاصل ہوا تھا لوگوں کو یہ حدیث کا علم بغیر محنت کا حاصل ہوا تھا ابھی میں نے اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ خلاصہ میں نے محدسین کی محنتوں کا سنایا تھا آپ کو تو ان لوگوں نے عمریں لگادی اس کے پیچھے تو اسی طرح سے یہ احسان جو ہے اس کیفیت کو پیدا کرنا بھی ایسا نہیں کہ چٹکی بجا کر ہو جائے نبی کی صحبت کا معاملہ الگ ہے کہ وہاں تو یہ کہ ایک منٹ کے اندر جو ہے کایا پلٹ جاتی تھی لیکن زائرہ کے اوروں کی صحبت میں تو یہ نہیں ہوگا وہاں تو محنت کرنی پڑے گی تو اس محنت کرنے والے بھی کچھ لوگ ہونے چاہیے تو ان لوگوں کو شروع میں اہل المعرف کہا جاتا تھا کچھ عرصے کے بعد ان کو اہل تصوف کہا گیا صاحب یہ مصوفین یہ صوفیاں یہ ہے وہ بات یہ ہے اصل میں احسان اس کا نام اس تصوف کا نام صحابہ کے زمانے میں یا حدیث کے میں احسان ہے لیکن یہ نہ یہ جو بعد با... میں جو سمجھا گیا کہ صاحب یہ تصوف کوئی الگ چیز ہے شریعت کوئی الگ چیز ہے یہاں سے گمراہی شروع ہوئی ہے بالکل الگ ہونے کا سوال ہی نہیں شریعت ہی کا ایک حصہ ہے جیسے آپ سمجھیے کہ کوئی عرص کہنے لگے بھائی نماز الگ چیز ہے شریعت الگ چیز ہے وضو الگ چیز ہے شریعت الگ چیز ہے روزہ الگ چیز ہے شریعت الگ چیز ہے جیسے یہ غلط ہے گمراہی ہے اسی طرح سے احسان کو شریعت سے یہ تصوف کو شریعت سے الگ کرنا یہ بالکل غلط ہے بلکہ یہ شریعت ہی کا ایک حصہ و تصوف ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی جو تعلیمات اور ان کی روایات ہیں اس سے ہٹ کر کوئی چیز جو ہے تصوف نہیں بن سکتی اور نہ دین کا کوئی حصہ اس سے مختلف ہو سکتا ہے اسی لیے اللہ سب ہے نے تو ایک اصولی بات فرما دی قرآن شریف کے اندر ف ان آ من ظاہر ہے کہ بھائی شریعت کو آپ تصوف کو الگ الگ کر لیجیے مگر ایمان اور تصوف کو تمہیں الگ کریں گے سمجھ میں تصوف ہو یا شریعت ہو وہ ایمان کے ساتھ تو جڑی ایمان نہ پڑے گی تو ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فعن آ من بھی مسلم آمن تم بھی فقت احتدو اگر یہ لوگ تمہاری طرح سے ایمان لے آئیں تمہاری کا مطلب ہوا جو اس وقت کے صحابہ ہیں اس وقت کے مسلمان ہیں جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی اگر یہ اس طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے آئے ہو فقت اختدو یہ ہدایت پالیں گے تو یہ قرآن کی آیت قرآن شریف کی آیت قیامت تک کے لیے ہے اس کے مطلب مفسرین نے بالکل صحیح سمجھا ہے اور سب اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوا آج کسی شخص کے ایمان کو اگر جانچنا ہو تو یوں دیکھو کہ صحابہ کے عقیدے اور ان کے فکر اور خیال کے مطابق ہے کہ نہیں اگر اس سے ہٹا ہوا ہے یہ عقیدہ ہدایت کا عقیدہ عقیدہ نہیں ہو سکتا تو اس واسطے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمائین جو تھے ان کا طریقہ جامع طریق, طریقہ تھا جس میں شریعت بھی ہے شریعت ہے اور شریعت کے تمام شعبے اس کے اندر موجود ہیں بشمول تصوف بشمول احسان تو یہ احسان جو ہے یہ وہی ہے کہ جس کے لیے پھر آگے چل کر کے نام اس کا بدلا کیوں بدلا میں نہیں بتا سکتا اور یہ میں اس لیے بھی نہیں بتا سکتا کہ کہیں کتاب میں یہ نہیں ملتا کہ صاحب یہ نام آخر جو ہے اس کی وجہ جو ہے بدلنے کی پیدا کیا ہوئی یہ تو ہے کہ بھائی یہ تصوف کا لفظ اصل کیا ہے اس کی اس کے معنی کیا ہے یہ نام کے طرح پڑ یہ تو ہے لیکن یہ کہ ضرورت کیا پیش آئی تھی کہ اس احسان کے لفظ کو چھوڑ کر کے اور تصوف کا لفظ اختیار کیا گیا یہ کہیں کتابوں میں نہیں ملتی ہے لیکن بہرحال ہے یہ وہ اپنے مقصد کے لحاظ سے جس چیز جو مقصد تصوف کا ہے وہی مقصد احسان کا ہے تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس شخص نے نبی یہ کری صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہ سوال کیا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتلا دیجیے مجھے قیامت کو بتلائیے یعنی مطلب کب آئے گی قیامت یہ تھا سوال کا مقصد آپ نے جو جواب دیا تو اس سے میں کہہ رہا ہوں سوال کا مقصد یہ متعین ہوتا ہے کیونکہ آپ نے جواب دیا کالا مل مسول انہا بے آلم اس کا ترجمہ یہ ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے قیامت کے بارے میں وہ پوچھنے والے سے زیادہ باخبر نہیں ہے یعنی کیا مطلب تمہیں پتا نہیں تو مجھے بھی پتا نہیں تو جتنی بات تمہیں پتا اتنی بات مجھے معلوم اور لہٰذا پوچھ رہا ہو تمہیں معلوم نہیں مجھ سے پوچھ رہا ہو مجھے بھی معلوم نہیں کب آئے گی قیامت تو قیامت کا وقت جو ہے وہ اللہ کے علم میں ہے اور کسی کے علم میں نہیں قرآن شریف میں بھی اس کو صاف کہہ دیا گیا ان نواح اگر عربی گرامر سے واقفیت ہو تو اردو میں چونکہ ترجمہ کرنا اس ہر زبان, ہر زبان کا ایک, ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ بڑا مشکل ہوتا ہے تو ہم وہ مفہوم ادا کر لیتے ہیں لیکن وہ تمام وہ خوبیاں جو ہیں تعبیرات کی وہ نہیں منتقل ہو سکتی تو آ, جائے گا قرآن شریف اور عربی جیسی وسیع زبان ان نواح ان دہو علم السَّح. اس کا بالکل یہ ایک لفظی تجمہ تو مشکل ہے مفہوم اس کا یہ ہوگا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قیامت کا علم تو بس اللہ کے پاس ہے یہ ہے اس کا, اس کا مطلب اندہ علم تو وہ یونظیر الگس جو پانچ وہ باتیں ہیں جس کو علوم غیب کہا جاتا ہے اس آیت میں ان جن کو بیان کیا گیا وہ یونزر الگس اور وہی بارش برساتا ہے اگر بارش برسانہ میں اللہ کے اس قدرت اور اختیار میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے یعنی کہا جائے گا اللہ علامیہ برساتے مگر اس برسانے کے اس فیل میں اللہ کے ساتھ 50%, 40%, 30%, 20% کوئی اور بھی شریک ہے یہ تو نہیں کہا جائے گا ہول سول جو ہے کسی ایگزمشن کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی صرف عمل بارش کا برسانا اسی طرح سے کہا جائے گا کہ قیامت کا علم جو ہے ان دہ کے معنی یہ ہوں گے کہ اس کا کچھ بھی حصہ جو ہے کسی کو نہیں دیا گیا قیامت کے تعلق سے بس اللہ کے پاس اس کا علم ہے اسی واسطے یہ جو حدیث میں ہے جس کو میں نے پہلے ہی بتایا قدرت اسرافیل کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سور ان کے منہ کو لگا ہوا ہے سور ان کے منہ کو لگا ہوا ہے کس کیوں لگا ہوا ہے ادھر اشارہ ملا اور سورفوں کے اس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں ایک تو یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان, ان کے لحاظ سے یہ آسمانی جو نظام ہے اس کے لحاظ سے قیامت کوئی بہت دور نہیں ہے سمجھا? وہ ہمارے لحاظ سے ہے کہ بھائی ہم سمجھتے ہیں کتنے جنریشن گزر گئی ہیں وہ ہمارے لحاظ سے لیکن جہاں تک اس نظام کا تعلق ہے اس لحاظ سے وہ کوئی زیادہ دور نہیں میں دنیا کے لحاظ سے بھی تھوڑا فرق سمجھا دوں مثلاً ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے ایک فرد کے لحاظ اس فرد کے لحاظ سے پچاس سال بھی بہت بڑے ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کوئی بزنس کرنے کھڑے ہوں اور آپ کو کہا جائے کہ صاحب یہ آپ ہم کو انویسٹ کر دیجئے پچاس سال کے بعد آپ کو اتنے پیسے ملیں گے انہیں پچاس سال میں کیا بات کر رہے ہیں پچاس سال میں کیسے انتظار کریں گے تو پچاس سال جو ہیں یہ فرد کی زندگی میں ایک بہت طویل مدت ہے لیکن کمیونٹی کے قوم کے اور ملک کے لیے 50 سال کوئی چیز نہیں وہ پچاس سال کو اتنی بڑی چیز نہیں ہے پورے آ آ ملک کے واسطے اسی طرح سے سمجھ لیا جائے کہ ہمارے لحاظ سے قیامت دور ہوگی لیکن جہاں تک وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ایک نظام ہے اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ قیامت دور نہیں اس لیے کہہ دیا کہ اخترابت حصہ قیامت قریب آ چکی ہے تو اسرافیل علیہ السلام کا سور مو میں لے کے رکھنا یہ ایس اس سے بات سمجھ آتی کہ اس نظام کے لحاظ سے قیامت دور نہیں کیونکہ آدمی پھونک مارنے کے بعد کسی چیز میں پھونکنی ہو یا کچھ بھی ہو منہ کے قریب جب بھی اس کو کرنا ہوتا ہے جب اس میں پھنک مارنی ہے سمجھ ایک گھنٹے سے پہلے سے نہیں لے کے بیٹھ جاتا منہ کو لگا کر پھونکنی تو ایک تو یہ بات سمجھ آئی دوسری بات یہ بھی ہے کہ قریب ہونا تو معلوم ہے لیکن بالکل صحیح وقت کیا ہے وہ نہیں معلوم ورنہ ایک منٹ پہلے لگا لیتے وہ اپنے منہ سے لیکن ان کو نہیں معلوم ہے کہ کب جو ہے یہ حکم ملے گا اس, کے اس میں سور پھونکنے کا اس واسطے سور کو منہ سے لگائے ہوئے کھڑے تو یہ علم قیامت کا صرف اللہ کو ہے آگے فرمائے اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہوں نے سوال کرنے والے نے پھر یہ کہا فاخ برنی اناراتی تو مجھے اس کی کچھ علامتیں بتلائی ہے اگر قیامت کب آئے گی یہ نہیں معلوم اور ٹھیک ہے کہ نہیں معلوم لیکن یہ بتلائیے کہ علامتیں کیا ہیں اس قیامت کی آپ نے فرمایا کہ یہ ہے کہ باندی اپنے مالک, مالک کو جنے گی باندی اپنے مالک کو جنے گی کیا مطلب ہوا اس کے معنی یہ ہیں کہ صاحب جو پیدا ہو ہونے والے بچے جو ہوں گے باندی کے بطور مثال کے کہا کہ پیدا ہونے والا بچہ اس جس سے پیدا ہو رہا ہے اس پر حکومت کرے گا یہ مانا اس کے لیے ہیں اولا نے آج جس کا کرشمہ دیکھنے کو مل رہا ہے. ہے کہ آج جو ہیں اولاد ماں باپ پہ حکومت کرتی وہ زمانے لگ گئے کہ جب ماں باپ جو تھے اور ان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو حکم ملا تھا جو فیصلہ ایک مقدمے کا جو باپ اور بیٹے کے درمیان میں ایک مقدمہ مال کے سلسلے میں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ نے پوری سٹوری سنی تو آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر کے یہ کہا اس بیٹے کے کہ اے جا اور انت وہ مال اکلیادی تو بھی اور تیرا مال بھی تیرا باپ کا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو میں نے کہا کہ وہ زمانے لڑ گئے اب تو یہ ہے کہ بھئی اولاد جو ہے وہ ماں باپ کو کنٹرول کرتی ہے اور اس کی حکومت یہ ہے کہ ان تل امت ربتها اور یہ کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پیر ننگے بدن اور جو یوں کہیے کہ, یہ کہ جو پریشان حال رہا کرتے تھے اور بکریوں کو چلانے والے وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنا شروع کر دیں گے یہ تو تا بر نسل پنیا تو ایسا انقلاب آج آئے گا کہ جو معمولی کام کرنے والے تو پہنچ جائیں گے بلڈنگوں میں قدرتی طور پر کیا ہوگا بلڈنگوں میں رہنے والے کہاں جائیں گے وہ ان سے پہنچ جائیں گے تو یہ ہے انقلاب سمجھ میں آیا یہ ہوگا کالاسم منتلک تمر رابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ آدمی وہاں سے چلا گیا فلبس تو میں تو بیٹھا یہ سارا تماشا جو کچھ ہوا یہ سب میں دیکھا اس کے سلسلے میں میں فکر مند تھا یہ کیا ہوا یہ آدمی کون تھا کس طرح سے آ کر کے یہ جو ہے نہ تو اب مدینے کا نظر آتا ہے نہ باہر کا نظر آتا ہے پھر آ کر کے گھٹنے سے گھٹنے سے ملا کر بیٹھنا اور بیٹھ کر سوال کرنا اور سوال کا جواب میں تو کیا آپ صحیح فرما رہے ہیں یہ سارا تماشا کیا ہے یہ کہتے ہیں میں تو بالکل ایک حیران حیرت میں پڑا ہوا تھا فل اب تو ملین سمقار علی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے اے عمر جانتے ہو یہ کون تھا سوال کرنے والا یہ جو آیا تھا تا تقریبا میں سائل قلت اللہ اور رسول علم میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں سمجھا اپ نے فرمایا فانہو جبرائیل اتاکم يعلمکم دینکم یہ جبرائیل تھے یہ اس واسطے ائے کہ تاکہ تم کو تمہارا دین سکھلا دیں کہ سوالات جو کیے تھے یہ سوالات بڑے بنیادی اور بیسک تھے یہ سوالات کیے تاکہ میں ان کا جواب دوں تو ان سوال اور جواب سے تم کو علم حاصل ہو جائے یہ بنیادی باتیں ہیں دین کی یہ اس واسطے آئے تھے دراصل یہ وہ زمانہ ہے کہ جب کہ خود بھی لوگوں کو آداب مجلس کا اور نبی کے آداب کیا ہیں اور بڑوں کے آداب کیا ہیں اس کا خود بھی علم تھا اس معاشرے کے اندر اور پھر اللہ سبحانہ و نبی جو رہی سہی تھی وہ اصلاح خود صحابہ کی کرتی تھی اس کے بعد تو صحابہ یعنی یہ کہ تم مجلس میں آ کر کے تم کس اس طرح بیٹھتے ہو کہ تمہارا دل کہیں اور کو ہوتا ہے دماغ کہیں اور کو ہوتا ہے اور الٹے چیزیں تم سوال کرتے ہو جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے اور تم نبی سے اس طرح کی باتیں کرتے ہو جیسے تم آپس میں باتیں کر رہے ہو اور وہاں سے آوازیں بھی بلند کرتے ہو تم تمہارے سارے امال برباد ہو جائیں گے یہ جو مختلف اوقات میں قرآن شریف میں جو یہ ہدایتیں دی گئی صحابہ کو تو صحابہ نے تم نبی کے مجلس اس اللہ علیہ وسلم خود سے فرما دیں خاموشی کے ساتھ اسے سننے اور پلے باندھ لیں لیکن منہ کھول کر کے کچھ سوالات کریں اس کی ہمت صحابہ نہیں کر پاتے تھے یہ وہ زمانہ ہے تو اس لیے حضرت جبریل آئے انسانی شکل میں آئے اور سوالات کیے اور جوابات جب آئے تو اس سے ظاہر ہے کہ صحابہ کو یہ علم حاصل ہوا اچھا جی بتوا دیجیے بہت خوش جو حدیث پڑھی گئی دو ہفتوں میں تو وہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے کیونکہ حضرت جبریل نے آ سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی بنیادی باتوں کے سلسلے میں تو اس کے بعد بھی اس مختلف سندوں سے وہ روایتیں امام مسلم دے رہے ہیں جیسا کہ ان کی عادت ہے کہ ایک مضمون کی حدیث اگر کئی سندوں سے آ رہی ہو تو وہ سندیں نقل کر دیتے ہیں جس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے کہ کئی راہ اس کو روایت کر رہے ہیں یہ کئی سلسلہ سند سے آ رہی ہے مضبوط حدیث ہے اب اسی میں تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ حدیث حضرت ابو حریر اللہ عنہ سے نقل کر رہے ہیں کیونکہ وہ حدیث جو تھی عبداللہ ابن عمر کی تھی حد ابو کی ہے حدثنا ابو بکر ابن ابی صحیح ابن حرب عن ان انبی ولی قال زہیر حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم ان ابی حیان انبی ذرح ابن عام ابن جریر ان ابی قال کالقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للناس فقال يا رسول الله ما الايمان قال امن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الاخر قال يا رسول الله ما قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبه وتؤدي الزكاه المفروضة وتصوم رمضان قال يا رسول الله ما الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فانك الا تراه فالله ویزا قانۃ الحفات اللہ صلی اللہ وسلم. ان الله عندهُ المساواه ينذر غيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ب اي ارض تموت ان الله عليم خبير قال ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي رجلا فخذوه لا يردوه فقال رسول الله صلى الله هذا جبريل جاء ليعلم لي الناس دينا ابو حر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے تشریف لائے مطلب یہ کہ مجلس میں آئے آپ کیونکہ تقریباً روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرس ہوا کرتی تھی کہ جس میں صحابہ حاضر ہو کر کے اور آپ کیا خطاب سنا کرتے تھے اور آپ اس میں جو بھی ارشاد فرماتے صحابہ اس کو سنتے یاد کرتے تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ تو لائے تو ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہ تو اللہ پر ایمان لائے اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتاب پر اور اس کے اس سے ملنے پر یعنی قیامت کے دن اور اس کے پیغمبروں پر رسولوں پر اور اس بات ایمان لائے تو دوبارہ اٹھنے پر مر کر الباسل آخر تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ شرک نہ کرے اور نماز قائم کرے فرض نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے جو ادا کرے جو فرض ہے اور رمضان کے روزے رکھے اس میں حج کا ذکر نہیں ہے پچھلی حدیث میں جو ہے حج کا بھی ذکر ہے یہاں اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں ہے تو اس کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرے اس طرح کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے اور فعنا کا اللہ ترا پھر اگر تیری حالت یہ ہے کہ تو اس کو نہ دیکھ سکے یعنی یہ صورت نہ پیدا ہو تو پھر یہ کہ وہ تجھ کو دیکھتا ہے تو اس نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی وہاں اس میں تو یہ تھا کہ قیامت متسا آ کیا لفظ تھا اور یہاں یعنی ہے متاسا وہاں میں نے اسی بات سے ترجمہ متسا کبھی قیامت کب آئے گی تو یہ اسی حدیث کے لفظ سے بات واضح ہو گئی آپ نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ زیادہ باخبر نہیں ہے پوچھنے والے سے لیکن میں تم کو قیامت کی کچھ نشانیاں اور علامتیں بتلاتا ہوں اور جب باندی اپنے آقا کو جنے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے میں اس کی یہ تفصیل پچھلے ہفتے کر چکا ہوں اور اسی طرح سے ننگے بدن اور ننگے پیر جو جب سردار ہو جائیں لوگوں کے یعنی کم درجے کے لوگ جو ہیں ان کے ہاتھ میں قیادت امارت اور لیڈی آ جائے کہ جن کو نہ پہننے کا طریقہ ہے اور نہ ان کے پاس علم ہے تو وہ لوگ جب لوگوں کے لیڈر اور قائد بن جائیں یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور اسی طرح سے جو جانوروں کے چرانے والے ہیں وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگ جائیں کام تو ہے معمولی لیکن یہ کہ آ, حالت یہ ہے کہ صاحب وہ بلڈنگیں بنا رہے ہیں اور شادی بیاہوں میں جیسے خرچ خوب ہو رہا ہے تو وہ یہ ساری چیزیں فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور آپ نے فرمایا کہ یہ ان پانچ باتوں میں ہیں کہ جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی یعنی جو کچھ آپ نے فرمایا کہ قیامت کب آئے گی اس کو کوئی نہیں جانتا یہ بات قرآن شریف سے ثابت ہے اس لیے وہ آیت آپ نے پڑھی ان اللہ ان علم علم اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم وہی نظر الغیس اور وہی بارش برساتا ویالم الارحام اور وہی جانتا ہے کیا کچھ رحموں میں ہے یہ ویالم الارحام کسی عورت کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا لوگ کہتے ہیں کہ پرانی باتیں اب تو ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ صاحب یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے یہاں تک بتا دیتے ہیں کہ بھائی کب پیدا ہوگا اور اور اب تو یہاں تک بتا دیتے ہیں کہ صاحب کس حالت میں ہے اپاج ہے لنگڑا ہے لولا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ ماں کا لفظ جو ہے یہاں بہت عام ہے ماں فی الحام ابھی بھی کتنی وہ چیزیں ہیں کہ جو جن کا علم کسی کو نہیں ہوتا جتنی باتوں کا اب علم بتا رہے ہیں لوگ کہ مشینوں کے ذریعے سے پتہ چلا لیتے ہیں کہ لڑکا ہے کہ لڑکی لگڑا ہے کہ لولہ وغیرہ آپ یقین کریں اور بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ جو عربوں کا تو حال معلوم نہیں عرب ملکوں کا لیکن اپنے ہندوستان پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو خوب اچھی طرح بات معلوم ہوگی خاص طور پر پچاس سال یا اس سے اوپر سال کی جن کی عمر ہیں کہ ہمارے یہاں کی تو دایا جو کہلاتی تھی وہ بھی بتا دیتی اب کیا لڑکا ہوگا جی اب کیا لڑکی ہوگی وہ بھی بتا دیتی تھی تو اگر آج کی ٹیکنالوجی کے نتیجے میں مشینیں پیدا دیتی ہیں تو یہ کیا یہ کوئی بات ہوئی لیکن کتنے ابھی باتیں ہیں کہ جس کا علم نہیں اور علم ہوگا بھی نہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ صحیح حالت میں پیدا ہوگا یہ صحیح حالت میں نہیں پیدا ہوگا کس کو معلوم مرتے وقت پیدا ہوتے وقت مر تو نہیں جائے گا کس کو معلوم اسی طرح سے اس کا قد و قامت کتنا رہے گا کس کو معلوم یہ تندرست ہوگا آگے چل کر کے پیدا ہونے کے بعد یا کچھ دن کے بعد بیمار ہو جائے گا کس کو معلوم یہ سب غریب ہوگا کہ امیر ہوگا یہ کس کو معلوم یہ عالم ہوگا کہ جاہل ہوگا کس کو معلوم سمجھا کتنے وہ مسائل ہیں کسی کی ذات سے متعلق اور وہ بہت عام ہیں اور اس کا علم اللہ کے سواب کسی کو نہیں اس واسطے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ غیب کا علم جو ہے آج میڈیکل سائنس میں لوگوں کو ہو گیا ہے یہ غیب غیر ہی ہے وہ فرمایا کہ وہ علوم جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے وہ ماں تدرین افسوم ماضا تقسیب کا اور کوئی جان اس بات کو نہیں جانتی کل کو اس, کے اس کو کیا چیز پیش آنے والی ہے ماضا تقسیبو یعنی کیا وہ کل کیسا کام کرے گا کیسی محنت کرے گا کیسی مشقت کرے گا کتنا آرام کل کو اٹھائے گا سمجھے؟ کل اس کا تندرستی ہوگی کہ بیماری ہوگی کسی کو نہیں معلوم کل کیا والا؟ ہونے والا ہے تو غیب ہے وہ مہترین افسوم بھی آئیے افدن تموت اور اسی طرح سے کوئی جان اس بات کو بھی نہیں جانتی کون سے حصے میں زمین کے اس کو موت آنی سمجھے؟ شکاگو کے رہنے والے شکاگو میں مرنے مرنا ہے اس کو یا کہیں اور جا کے مرنا کسی کو نہیں پتا اللہ کو معلوم ہے ان اللہ عم خبیر تو یہ پانچ باتیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہے کہ پانچ چیزیں یہ غیب کی ہیں اللہ کو اس کا علم ہے کسی کو اللہ نے یہ علم نہیں دیا تو آپ نے بھی صرف علامات قیامت بتلائی لیکن قیامت کب آئے گی وہ نہیں ماروں کالا سم اکبر رجول ابو رجا کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص جو ہے وہ چلا وہاں سے جب چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو واپس لے کے آؤ پہلی حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے پہلی حدیث میں تو اتنا ہی ہے کہ جانتے ہو کون تھا لیکن یہاں فرمایا اسے واپس لے کے آؤ تو فا خزول صحابہ باہر نکل گئے کہ دیکھ کے لائیں اسے پکڑ کے لائیں کہاں ہے وہ بلا کے لائیں فلم یور سیان کچھ بھی نظر نہیں آیا تب آپ نے فرمایا کہ وہ جبریل تھے یہ اس واسطے آئے تھے کہ لوگوں کو ان کا دین سکھلائے یہ آپ نے کیوں بھیجا تھا کہ باہر سے بلا کے لاؤ تو کوئی بات کہنی نہیں تھی صحابہ کو دراصل متنبہ کرنا تھا کہ جب آپ فرمائے جا کے دیکھو وہ نہیں نظر آئے گا تو ان, ان کو پھر جب یہ بتلایا جائے کہ جبریل تھے سمجھ میں جائے گا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے موسا علیہ السلاط والسلام سے کوہے طور پر کہا وہ ماتل کا بھی امینی کا یا موسا یا موسا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اللہ میاں کو پتہ نہیں کیا ہے موسا کے ہاتھ میں اور پھر موسا علیہ السلاط والسلام سے اس کے بعد یہ کہنا کہ القیہ یا موسا اب اس لاٹھی کو تم ڈال دو فالقہ فیضا یہ حیت الس لاٹھی کو ڈال دیا تو وہ فن پھن ہوا وہ سانپ بن گیا تو یہ آخر پوچھنے کی ضرورت کیا تھی کو کہ وہ معاطل کبھی امی نہیں قیام منسا پھر ہاتھ میں کیا ہے اس میں نقطہ یہی ہے کہ موسا علیہ السلاط وسلام کے ذہن کو پورے طور پر متوجہ کرنا ہے کہ جو کرشمہ آگے دیکھنے جا رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہوا کہ میرے ہاتھ میں کچھ اور آ گیا بلکہ یہ کہ جو میرے ہاتھ میں ہے جس کو میں جانتا ہوں کہ لاٹھی ہے وہی لاٹھی کہ جو میرے میں جس سے میں بکریوں کے لیے پتے توڑتا ہوں وہی لاٹھی جس سے کہ میں ٹیک لگاتا ہوں برابر میں اس کو استعمال کرتا ہوں میرے ہاتھ میں وہی لاٹھی کوئی اور نہیں ہے میں دھوکے میں نہیں آ گیا ہوں کہیں اس کے بعد جب کہا کہ اب تم ڈال دو اس کو اور وہ سانپ بن گیا تو اس کا موجزہ ہونا جو ہے وہ واضح ہو گیا تو یہاں بھی یہی صورت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا کے لاؤ کوئی ضرورت بلانے کی نہیں تھی لیکن صرف صحابہ کو متوجہ کرنے کے لیے تاکہ جب ان سے کہا جائے گا کہ یہ جبریل تھے تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے وحدر ابن حرفارا ابن القاقان ابی ضرور کال قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلونی فهابوه وأن يسأله قال فجأ رجل فجلس عند رقبتي فقال يا رسول الله ما الإسلام قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتعطي الزكاة وتسوم رمضان قال صدقتا قال يا رسول الله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله قال صدقتا قال يا رسول الله ما الإسلام قال أن تخشى الله أنك تراه فإنك إلا تكن تراه فإنه يراق قال صدقتا نشراتیہ وزارہ بریان فضا کا من الله. ثم قال إن الله إنه المساوي ينزل الغيث ويا لهم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي تموت إلى آخر السورة ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي فلتمس فلم يجدوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه السلام أراد أن تعلموا إذا لم تسألوا ابو رحر کی روایت لیکن الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے ان الفاظ کے فرق سے مضمون نئے مضامین آ ہیں یہی حدیث کا کمال ہے تو ابو حیرت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ مجھ سے سوال کرو تو لوگوں کو ہے آتی تھی آپ سے سوال کرتے تو یہ ہے کہیں کی تھی جب آپ فرما رہے ہیں کہ سوال کرو اور یہ میں پچھلے ہفتے بتا چکا ہوں کہ دراصل صحابہ احتیاط کرتے تھے سوال کرنے میں اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا تھا کہ اللہ تس النیہ القلان تبدم اف اللہ بات اصل میں یہ پیش آئی تھی کہ جب وہ آئے تو اتریور سے حج البئی منصف اللہ کے واسطے لوگوں کے میں حج فرض ہے جن میں وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہے ایک صحابی نے عرض صاحبی یا رسول اللہ ہر سال آپ خاموش ہو گئے ان سے نہیں رہا گیا پھر پوچھا ہر سال وہ پھر آپ خاموش ہو گئے انہوں نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال آپ نے ناگواری سے جواب دیا کیوں سوال کرتے ہو ایسی باتوں کا کہ اگر میں جواب اس کا ہاں میں دے دوں تو وہ تمہارے لیے مشکل پیدا ہو جائے اس پر عمل کرنا اس پر آئے تو نشیا کو ایسی چیزوں کا سوال مت کیا کرو کہ اگر تمہارے تمہارے لیے وہ اس کو بات کو کھول دیا جائے تو پھر تم کو برا لگے خاص طور پر جبکہ وہی نازل ہو رہی تسرونا ضرور قرآن تب دلک وہی نازل ہو رہی ہے جب تم سوال کرو گے تو معاملے کو کھول دیا جائے گا بہت احتیاط کی ضرورت ہے صحابہ ڈر کے مارے اب فاموشٹ اللہ کے رسول فرماتے بھی پوچھو تو بھی ہیبت کھاتی ایک تو ہیبت اس لیے تھی کہ ہمارا سوال کہیں بے دنگا نہ ہو اور اس سوال کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہو آپ کی ناگواری صحابہ کو کسی درجۂ پسند نہیں تھی گوارا نہیں تھی جان تو کھیل جائیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدلتا ہوا دیکھ لیں تو ان کی یہ دنیا اندھیری ہوتی تھی آپ کو روایتیں آ چکی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا شجاع اور بہادر اور جری اور با اثر بارسوخ انسان کے جو جس کی ایک حالت تو یہ کہ جس وقت ہجرت کا فیصلہ کیا حضرت عمر نے تو اور لوگ تو چھپ چھپاتے ہجرت کر رہے تھے لیکن یہ عمر ہی تھے کہ بیت اللہ میں پہنچ کر مسجد حرام میں پہنچ کر طواف کرنے کے بعد وہاں انہوں نے کہا کہ لوگو سن لو قریش کے لوگوں میں ہجرت کر رہا ہوں اور کوئی ہے مائیکا لال جو آئے مجھے روک دے یہ بات اور کسی کے منہ سے لفظ نہیں نکلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سیران کے بعد جانتے تھے کہ یہ عمر ہے سب کو سانپ سوں گیا اور عمر رضی اللہ عنہ اسی طرح سے ٹھسے کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے روب داب کا یہ عالم ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو ماں نقشہ ہی دوسرا ہوتا تھا ایک روز ان کے ہاتھ میں کچھ اور آنکھ ہیں ورق کاغذات ہیں وہ تورات کے کچھ ورق تھے آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر کے وہ پڑھنا شروع کر دیا ان کا خیال یہ تھا کہ آخر کو یہ بھی ایک کتاب آسمانی تھی ایک نبی پر اتری تھی تو اللہ کے نبی کی خدمت میں میں پڑھوں گا مجلس میں تو آپ پسندی کریں گے وہ پڑھ رہے ہیں اب نظر نیچے پہنے میں لگے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے رہے تھے وہیں پر آ انہوں نے ٹھیل ماری سکلت کا اموکرا بھلا ہوا دیکھ تو لے اب جو نظر اٹھا کے دیکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ رنگ بدلا ہوا ہے غصے کے کیا آسار ہیں تو یہ ہے عمر کا وقت فورا عمر نے اپنا انداز بدلا اور انہوں نے کہا کہ رضی تو اللہ رب ال اسلامی دین اََََََََََ نبی اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم كے نبی ہونے پر راضی ہوں تو آپ تھوڑا نارمل ہوئے اس وقت آپ نے فرمایا کہ اے عمر تم کیا لے کے آئے فسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ منسا بھی اگر اس وقت ہوں تو ان کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں سوائے میری پیروی کرنے کے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک طرف یہ حالت ہے کہ آپ کا, کا جو ہے لوگوں پر کہ آپ کی آپ پر ناگواری نہ ہو کسی طرح کی آپ کی ناگواری صحابہ کو قتل پسند نہیں تھی تو اس لیے سوال کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ ہمارا سوال الٹا سیدھا نہ ہو اور وہ آپ کو ناگواری اس سے ہو جائے دوسری ایک اور بات بھی تھی اور وہ یہ کہ یہ حیبت یہ اگر امت کے افراد میں ان کے زہد اور تقوی کی وجہ سے وہ منجان اللہ ان کے چہروں پر نمایاں ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر وہ, وہ تو سارے کمالات کا مرکز تو آپ ہی کے ساتھ ہی ہیں ہے امت میں جو کمالات ہیں وہ کس کا صدقہ ہیں کس کا فیض ہیں کس کا مظہر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے قوالات کمالات کے جامع جو امت میں بکھرے ہوئے ہیں اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ مجھے اللہ نے ایک روب دیا ہے جو ایک مہینے کی مسافت تک اس کا اثر ہوتا ہے آپ کا روب یہ تھا ایک مہینے دور چل کر آدمی جائے وہاں بھی بھی آپ کا روب دلوں میں چھایا ہوا ہے تو یہ تھی وہ ہے کہ اسی لیے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس مبارک میں بیٹھتے تھے خود صحابی اس کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ ان کی حالت یہ کہ یہ اپنے سر کو اتنی بھی حرکت نہیں دینے کو تیار ہے کہیں آسن ہو چڑیا اڑ جائے تو ایسا سکون کی اور حالت ہوتی تھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کا حال تھا کہ لوگوں کو سانس کی آواز بھی ایک دوسرا سن لیں تو ہے بتھی حالاں کہ آپ کوئی جلالی قسم کے نہیں تھے بلکہ آپ کے اوصاف میں تو یہ تھا کہ آپ صاحب جمال تھے اور بڑی نرمی تھی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ون تفدن غلیزل قل بلن فبدو میں نہ رحمتی مین اللہ علیہ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں اور اگر آپ کہیں بڑے سخت زبان اور ترس روح ہوتے تو کوئی بھی آپ کے پاس نہ پھٹکتا تھا بھاگ چکے ہوتے تو اللہ شہادت دے رہے ہیں کہ آپ نرم طبیعت کے ہیں نرم گفتار ہیں مگر اس کے باوجود یہ حالت تھی ہے اور روغ کی تو یہ اس لیے یہاں اس میں ہے کہ تحابہ کہ وہ صحابہ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آفر دینے کے باوجود کہ آپ فرما رہے ہیں پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا لیکن صحابہ ڈر کے مارے پوچھتے نہیں تھے اس لیے جبریل آئے تھے کہ لوگ تو نہیں پوچھتے میں ہی جا کر کے پوچھ کر کے لوگوں کے واسطے کچھ باتیں ضروری جو ہیں وہ آ جائیں گی سامنے تو صحابہ ان کو ڈر تھا اس بات سے کہ وہ سوال کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تبور رہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آئے اور آپ کے گھٹنوں سے قریب کر کے اپنے آپ کو بیٹھ گئے اور اس نے کہا کہ یار رسول اللہ اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کا بھی شرک نہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوۃ دیں اور رمضان کے روزے رکھیں اس نے کہا کہ سچ فرمایا آپ نے پھر اس نے کہا کہ یار رسول اللہ ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لائے اس کے فرشتوں پر اس کی کتاب پر اور اس سے ملنے پر قیامت کے دن اور اس کے پیغمبروں پر اور ایمان لائے مر کر دوبارہ اٹھنے پر اور ایمان لائے تقدیر پر کل ہی ہر چیز کے لیے ایک تقدیر ہے ایک پیمانہ ہے مقرر کیا ہوا اس پر ایمان لائے اسی لیے اس حدیث کو لائیں کیونکہ مسئلہ تقدیری کا چل رہا ہے تو اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمائے پھر اس نے کہا کہ رسول اللہ احسان کیا ہے آپ نے فرمایا کہ تو اللہ سے ڈرے پچھلی دو حدیثوں میں تابود اللہ کا لفظ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اس طرح کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے یہاں لفظ آیا تو اللہ سے ڈرے معلوم ہوا کہ عبادت جو ہے وہ دراصل اللہ سے ڈر اور خوف کے ساتھ ہونا چاہیے اللہ کے ڈر اور خوف کے بغیر عبادت ہے وہ ایکسرسائز تو ہوگی مفتی کا فتوی تو جو بھی ہو مفتی کا فتویٰ تو یہ ہے کہ نماز ہو گئی لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دراصل یہاں حقیقت سے بحث ہے اللہ سبحانہ خان و تعالیٰ نزدیک وہ نماز نماز کیسے ہوگی کہ جس میں دل اور دماغ از اول تا آخر بالکل غافر اسی لیے فکا اگرچہ فتویٰ ان کا یہ ہوتا ہے کسی شخص کے دیکھا کہ نماز اس کے ارکان صحیح ادا ہو رہے ہیں تو وہ کہیں گے نماز صحیح ہو گئی مگر اس کے باوجود فکا ہی یہ بات کہتے ہیں کہ اگر پوری نماز اس طرح گزر گئی کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ذہن نہیں گیا یہ نماز نہیں ہوئی تو کم از کم پورے نماز کے اندر تھوڑی دیر کے لئے صحیح ذہن متوجہ ہونا چاہیے اللہ سبحان و تعالیٰ تو معلوم ہوا کہ خشیت روح ہے عبادت کی اس واسطے یہاں تخشا کا لفظ ہے اور وہ خشیت زائر کے نمازی میں تھوڑی ہوگی وہ تو کھانے میں بھی ہوگی پینے میں بھی ہوگی سونے میں بھی ہوگی جاگنے میں بھی ہوگی چلنے میں بھی ہوگی پھرنے میں بھی ہوگی اس واسطے یہ سارے کے سارے اعمال عبادت بن جائیں گے جبکہ خشیت کے ساتھ اور نماز بھی عبادت نہیں بنے گی اگر خشیت سے خالی ہے اصل چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی اس لیے یہاں لفظ تخشاہ فرمایا میں نے <سؤال> کہا نا کہ الفاظ کا فرق ہے دیکھ لیے حدیث میں لیکن مضمون کتنا اہم سامنے آ جاتا ہے الفاظ کے فرق سے تو تم اللہ سے ڈر ہو کہ جیسے کہ تم ان کو دیکھتے ہو اور اگر یہ نہ ہو کہ تم ان کو دیکھتے ہو تو پھر اللہ تم کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا رسول اللہ بس ابن جمیر ابن تریف ابن عبداللہ صفی ان مالک ابنسیم سیما قور علیہ نبی سہیل انبی <تصفيق> طلحة ابن عبايد الله حال النجد سائر الرأس نسمع دبي صوته ولا نفقه ما يقول حتى تنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع وسیام شهر رمضان فقال هل علي غير غيره فقال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله, صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق ابو سہیل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے تلح عبید اللہ, رضی اللہ عنہ سے روایت سنا وہ کہتے تھے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجد کے طرح کے لوگوں میں سے آیا یہ اہر نجد جو ہیں اصل میں جزیرت العرب کے دو حصے ہیں یا جو اس زمانے میں عرب کہلاتا تھا ایک تو اس میں یہ حجاز اب بھی اس کو حجاز کہتے ہیں جس میں مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ اور طائف یہ علاقے جو آتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں حجاز اور اس کے مشرق کا جو حصہ ہے جس میں یہ ریاض وغیرہ آج کل جو یہ شہر ہیں یہ اس میں آ جاتے ہیں مشرق سے شمال سے لے کر جنوب تک اور مشرقی حصہ یہ سب نزد کہلاتا ہے تو یہ میدانی علاقہ ہے تو وہاں کے نزد کے لوگوں میں چونکہ یہ زیادہ جیسے وہ رورل ایریا دیہاتی قسم کے لوگ جو ہوا کرتے تھے چونکہ میدان کے علاقوں کے شہر تو کوئی بڑا تھا نہیں وہاں کے لوگوں میں سے شص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس کے بال کھڑے ہوئے جس کا مطلب یہ کہ جیسے بکھرے ہوئے ہوئے سمرے میں بال نہیں ہیں نصماؤ دبی یا دوی اصل میں آواز کی ایک ایسی حالت کو کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے اس کی آواز میں ذرا سختی ہے بہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بول رہا ہے یہ ہے دبی یا تو چونکہ جیسے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں اپنا بولتے تو جاتے ہیں لیکن آواز بھی اچھی خاصی بھاری ذرا الفاظ سمجھنے کے لواج سے تھوڑا سا توجہ کرنی پڑتی تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے آواز کے بڑ کو ہم سن رہے تھے اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہہ رہا ہے یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا قریب ہوا تو اچانک اس نے وہاں آپ سے سوال کیا اسلام کے بارے میں کہ اسلام کیا ہے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں ہیں ایک دن اور ایک رات میں پانچ وقت کی نمازیں اس نے کہا اس کے علاوہ بھی میرے ذمہ کچھ ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اسلام کی بات تو یہ پانچ نمازیں پڑھ لوں بس اور اور بھی کچھ ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں کوئی نماز اس کے علاوہ نہیں سوائے اس کے کہ تو تتوع کرے یعنی ایک نفل نوافل جو بھی ہیں تتوع زائد عبادت کو کہتے ہیں اسی واسطے یہ حدیث جو ہے یہ ان فکا کے لیے جیسے شوافے ہیں ان کے لیے یہ دلیل بنتی ہے کہ آپ نے پانچ نمازوں کو دن اور رات میں فرض فرمایا اور اس کے علاوہ فرمایا کہ تتو تو معلوم ہوا کہ وطر واجب نہیں ہے اگر وطر واجب ہوتی تو آپ کو چھ فرماتے تو پانچ فرمایا وطر واجب ہے تتو میں آتا ہے اسی طرح سے ان حضرات کے لیے بھی یہ دلیل بن جاتی ہے کہ جو عیدین کی نماز کو بھی واجب نہیں کہتے وہ کہتے ہیں کہ اگر واجب ہوتی تو آپ اس کا الگ سے ذکر کرتے کہ سوائے عیدین کے لیکن حنفیہ کے نزدیک عیدین کی نماز واجب ہے اور وطر واجب ہے اور جو اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو فرض ہیں روزانہ کے وہ بتلائے ہیں اور جہاں تک وطر کا تعلق ہے وہ مستقل ایک نماز نہیں ہے وہ تابع ہے عشا کے تو پانچ نمازوں میں وطر بھی آ جائے گا اس سے یہ بات جو ہے اس حدیث سے یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا کہ وطر واجب ہے کہ واجب نہیں ہے وطر تابع ہے وہ اس کے عشا کی نماز کے مگر واجب ہے کیونکہ آپ نے بڑی پابندی اس کی فرمائی ہے تو یہ حنافیہ کی دلیل ہے بہرحال یہ کہ پانچ نمازیں دن اور رات میں تو اس نے کہا کہ اس کے ان پانچ نمازوں کے علاوہ بھی میرے ذمے کچھ ہے آپ نے فرمایا نہیں سوائے اس کے کہ تو زیادہ پڑھنا چاہے نوافل اور سنتیں اور آپ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے روزے ہیں تو پھر اس نے کہا کہ اس رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی میرے ذمے کچھ اور ہے آپ نے فرمایا نہیں اللہ یہ کہ تو نفلی روزے رکھنا چاہے پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا زکوٰۃ کا کہ زکوات ہے زکر الحو کے معنی یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کے لیے کچھ نہ کچھ تفصیل بتائی ہوگی کہ بھئی اتنا مال ہو تو ٹو اینڈ ہاف پرسنٹ جو فقی مسئلہ ہے وہ آپ نے اس کو ذکر کیا ہوگا تو اس کے بعد وہ سن کر اس نے کہا کہ اس کے علاوہ میرے اوپر مال سے متعلق کچھ ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں اللہ یہ کہ تو تو کرے مطلب یہ کہ کوئی نفلی صدقہ دے یہاں سے بھی ایک دلیل وہ علماء یہ نکالتے ہیں کہ زکوٰ کے علاوہ کوئی اور خرچ شریعت کی طرف سے واجب نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لیکن دوسرا علماء کہتے ہیں کہ ہے hey, اس میں تو فرض بتلایا گیا ہے اور عام حالات میں کہ چاہے ضرورت مند دنیا میں موجود ہوں یا نہ ہوں کوئی بھی ضرورت نہ ہو تب بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی لیکن یہ کہ اگر ضرورتیں سامنے آ جائیں تو زکوٰۃ دینے والے کے پاس اگر مال موجود ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو زکوات دے, دے چکا اب چاہے بھوکو مرو چاہے بیمار ہو جاؤ میں کچھ نہیں دوں گا اسی لیے وہ ان نفل مال الحق الفیب الزکۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے تو اس سے وہ دلیل لاتے ہیں کہ زکاط کے علاوہ بھی اگر ضرورتیں سامنے آ جائیں تو پھر انسان پر خرچ کرنا واجب ہوگا تو بہرحال یہ زکوات کا آپ نے ذکر اس نے کہا کہ میرے علاوہ میرے اوپر اس کے علاوہ کچھ ہے آپ نے فرمایا نہیں سوائے اس کے کہ تو تتبو کرے یعنی نفلی صدقات دے تو راوی کہتے ہیں طلحہ کہ وہ اس کے بعد وہ آدمی چل پڑا وہاں سے اور وہ کہہ رہا تھا بخدا میں اس پر نہ تو کوئی زیادتی کروں گا نہ اس میں سے میں کوئی کمی کروں گا مطلب یہ کہ جیسے رسول اللہ نے کہہ دیا میں ویسے ویسے کا ویسے عمل کروں گا پانچ نمازیں بھی پڑھوں گا رمضان کے روزے بھی رکھوں گا زکوۃ بھی دوں گا میں اس میں سے نہ کوئی کمی کروں گا نہ اس میں کوئی زیادتی کروں گا مطلب پورا کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچ بولا اس نے تو کامیاب ہو گیا اس لیے کہ یہی اس سے معلوما کہ یہی اسلام ہے جو شروع میں کہا تھا کہ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ہیں نماز روزہ زکوٰۃ اور یہاں وہاں تو حج کا ذکر ہے یہاں حج کا ذکر اس لیے نہیں حج ہر ایک آدمی پر فرق نہیں ہے تو آپ نے یہاں حج کا ذکر نہیں کیا تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ کامیاب اگر سچ بولا تو اتنا کام کرنے والے کو مومن مسلمان ماننا چاہیے حد بن یاب و بن تبن السعی عن اسماعیل ابن جعفر عن نبی سہیل عبید اللہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا تو یہی حدیث اس میں الفاظ یہ ہیں کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح و ابی ان صدقہ او دخل الجن و ابی انصدقہ تو دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ نے یوں فرمایا اس کے باپ کی قسم یہ کامیاب ہوگا اگر اس نے سچ بولا ہے یا آپ نے فرمایا کہ اس کے باپ کی قسم یہ جنت میں داخل ہو جائے گا اگر اس نے سچ بولا ہے تو دخل الجنہ یا افلاح حاصل ایک ہی ہے الفاظ کا فرق ہے رابیوں نے ان الفاظ کے فرق کو بھی نقل کیا ہے کہ افلاحہ کا لفظ فرمایا تھا یا دخل الجنہ کا اچھا وہ ابھی ہی کا لفظ آپ اس دوسرے رواج میں آ رہا ہے کہ اس کے باپ کی قسم تو اصل میں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی قسم کھائی جانی چاہیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا وہ ابھی اس کے باپ کی قسم تو اس لیے یہاں محدثین کہتے ہیں کہ دراصل یہ قسم مقصود نہیں تھی یہ عربوں کا محاورہ تھا کہ اس طرح کے الفاظ بول لیا کرتے تھے کہ وہ سے و ابیک تو اس ایک عادت تھی ورنہ یہ قسم مقصود نہیں تھی جس قسم سے روکا گیا ہے وہ اس میں وہ جس میں کہ حلف کرنے کا ارادہ ہو تو یہ عادتن جو بولا کرتے تھے اس کے مطابق آپ نے کے لفظ بولا حد حد ثنی محمد بن بکیر ناقد قال حدثنا عاشم ابن القاسم ابن نظر قال حدثنا سليمان ابن المغيرة عن ثابت عن أنس ابن مالك قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء الرجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال صدق قال فمن خلق السماء؟ قال الله قال فمن خلق الأرض؟ قال الله قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال؟ الله أرسلك؟ قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا خمسة صلاوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق قال فبالذي أرسلك؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم قال ظام رسوللك أن علينا زكا في موارنا قال صدق قال فبل الذي الله أمرك بهذا قال نام قال ظام رسولوك أن علينا صوم شهر غمضان في السنتنا قال صدق قال فبل الذي الله أمرك بهذا قال نام قال ظام رسورك أن علينا حجل البيت من السطاع ليس كبيرلة قال صدق قال ثم واللا قال الذي بعضك بحق لا أزيد عليه ولا أنقص من فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لئی صداقیت قرن جن ہو سکتا ہے کہ یہ وہی واقعہ ہو جو پہلی حدیث میں آیا یا دوسرا واقعہ ہو کیونکہ راوی اس کے بھی اس کے انصب مالک ہیں پہلی روایت کے راوی تھے تل حبن عبید اللہ تو انصب نے مالک سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس بات سے روکے گئے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سوالات کیا کریں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور غالباً آگے بھی حدیث میں کچھ کہیں کو آئے گا نہیں آ رہا تو جس میں جیسے میں نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک طرح کی پابندی لگاتی تھی کہ فضول کے سوالات مت کیا کرو اور یہ سوال کرنے کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے پریشانی کھڑی ہو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو روک دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے کے بارے میں کسی چیز کے تو ہم اس بات کو پسند کیا کرتے تھے ہم خود تو نہیں پوچھتے تھے اس لیے ہم روک دیے گئے ہم اس ہمیں یہ اس بات کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ گاؤں والوں میں سے کوئی سمجھدار آدمی آ جائے بے وقوف آیا تو الٹے سیدھے وہ بھی سوال کرے گا ہم کو کیا فائدہ لیکن کوئی گاؤں والا آئے اور وہ سمجھدار تو وہ آ کر کے سوال کرے تو ہم سنیں تو ہم بھی فائدہ ہو جائے گا تو گاؤں کے لوگوں کی بات یہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ بھائی گاؤں کے لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں وہ اپنا اے اے اے ان کے اوپر کوئی آداب مجلس جو ہے اس کی پابندیاں نہیں ہوتی جیسے ہم لوگ ہیں ہم روز کے آنے جانے والے ہیں تو ہم کو تو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے کی آداب کیا ہیں ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے لیکن گاؤں کا آدمی آئے گا سیدھا سیدھا وہ بچارہ اس پر کوئی پابندی نہیں مگر ہو تو سوال اچھا کرے گا تو ہم کو فائدہ ہوگا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی گاؤں والوں میں سے میدانی علاقے کے لوگوں میں سے کوئی عقل مند آئے وہ سوال کرے اور ہم سنیں تو کہنے لگے کہ ایک شخص آیا آ, وہ میدانی علاقے کے لوگوں میں سے اور اس نے کہا اگر کہا کہ اے محمد وہ دیکھنے گاؤں کا آدمی ہے تو یا رسول اللہ نہیں کیا رہا وہ سیدھا سیدھا نام لیتا یا محمد ہمارے پاس آپ کا ایک ریپرزینٹیو ایک نمائندہ ایک پیغام پر رسولخ آپ کا رسول آیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک پیغام رسا ہمارے پاس آیا اور وہ اس نے ہمارے سے جو بات کہی ہے وہ ایسی یہ کہی ہے کہ آپ یہ خیال کرتے ہیں آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے تو آپ نے فرمایا تو اس نے سچ کہا آپ اس نے پھر کہا کہ آسمان کس نے پیدا کیا تو گاؤں کا آدمی سیدھا سیدھے بات کرتا ہے آسمان کس نے پیدا کیا آپ نے فرمایا اللہ نے اس نے کہا کہ پھر یہ زمین کس نے پیدا کی ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس نے کہا کہ یہ پہاڑ کس نے کھڑا کیے آپ نے فرمایا کہ اور اس کے اندر جو کچھ ان پہاڑوں کے اندر جو بھی چیزیں ہیں پانی ہے تو اور معدنیات ہیں ان پہاڑوں کے اندر تو پہاڑی علاقے کا تھا اس نے اس نے کہا کہ یہ کس نے سب کچھ کیا آپ نے فرمایا کہ اللہ نے پھر اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان پیدا کیا اور زمین پیدا کیے اور یہ پہاڑ جس میں گاڑے ہیں کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ آپ کا پیغام لے جانے والا جو ہے وہ یہ خیال کرتا تھا یہ یقین کرتا تھا کہ ہمارے اوپر پانچ نمازیں فرض ہیں ہمارے دن اور رات کے اندر تو آپ نے فرمایا کہ سچ ہے پھر اس نے کہا کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا کیا اللہ نے آپ کو اس کام کا اس بات کا حکم دیا تھا یہ یعنی کہ پانچ نمازوں کا آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ کا پیغام لانے والا یہ یقین کرتا ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے ہمارے مالوں میں زکوٰۃ ہے آپ نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا پھر اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا کہ ہمارے اوپر زکات فرض ہے آپ نے فرمایا ہاں اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ آپ کا پیغام لانے والا یہ یقین کرتا ہے کہ ہمارے اوپر رمضان کے مہینے کے روزے ہیں ایک سال کے اندر تو آپ نے فرمایا کہ سچ کہا اس نے تو پھر اس نے کہا کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا رمضان کے روزوں کا آپ نے فرمایا ہاں پھر اس نے کہا کہ آپ کا پیغام لانے والا یہ یقین رکھتا تھا کہ ہمارے اوپر بیت اللہ کا حج ہے اس شخص کے اوپر جس کو وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہے آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا تو اس کے بعد وہ آدمی چل پڑا اور اس نے کہا کہ کہتا ہوا جا رہا تھا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے میں نے اس پر کوئی ان باتوں پر نہ کوئی اضافہ کروں گا نہ اس میں سے کوئی کمی کروں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو یہ ضرور جنت میں داخل ہوگا معلوم گا کہ یہ اسلام کے فرائض اور جو بنیادی باتیں جب وہ کوشش پورے پورا کر لے تو جنت اس کی واجب ہو جاتی ہے بس وقت ہو گئے ان شاء شرک نہ کرے کسی طرح کا کسی چیز کو شریک نہ قرار دے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور سیلا رحمی کرے یعنی بندوں کے جو حقوق آتے ہیں ان کو ادا کرے اس کے بعد آپ نے فرمایا میری اونٹ نہیں چھوڑ دے اب بات پوری ہو گئی <laughs> تو اس سے حاصل یہ ہے کہ یہ چیزیں اسلام کی اور دین کی بنیادی باتیں ہیں جو ان کاموں پر کاربند ہو جائے گا وہ جنت کا مستعق ہو جاتا ہے اور جہنم سے اس کو خلاصی مل جاتی حدسنا یاہیبن یاجل تمیمی قال, قال اخبرنا ابو ابوالحبس دوسری سند ہے وہ حد ابو بکر ابن قال ابو صیبہ کال حدن ابوالاحبس ان نبی اسحاق ان موس ابن طلحان صلی اللہ علیہ وسلم وقال <سؤال> میں ایک بات یہاں بتلا دوں من... کہیں تو میں من... ہم پڑھ رہے ہیں حد اور کہیں پڑھ رہے ہیں اخبرنا اور کہیں پڑھتے ہیں حد دسنی <سؤال> یہ بات مجھے شروع میں جس وقت ہم حدیث شروع کرنے سے پہلے میں مسلم شریف کے بارے میں کہہ رہا تھا مجھے خیال آیا تھا میں اسی وقت کہوں مگر میں نے سوچا تھا کہ اگر آ جائیں روایتیں تو کہوں گا اصل میں دو طریقے ہوتے تھے بلکہ یوں کہ یہ تین طریقے ایک صورت تو یہ ہوتی تھی کہ استاذ حدیث خود پڑھ کے سنا رہا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ استاذ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ حدیث پڑھ رہے ہیں اور استاذ سن رہے ہیں صحیح ہے تو صحیح ہے اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو استاذ اس کو کریکٹ کر دیتا ہے استاذ نے اوروں کے سامنے سب کے سامنے پڑھ کے سنایا اب نے بھی سنی تو یہ دو اس طرح سے صورت بن جاتی چار اگر استاذ پڑھ رہا ہے اور شاگرد سن رہا ہے اس کے لیے تو لفظ آتا ہے اخبرانہ اخبرانی اکبرانی کا مطلب صرف مجھے سنایا اور اخبرانہ کا مطلب ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی میں بھی اس میں بیٹھا تھا لیکن استاد نے حدیث پڑھ کے سنائی ہم نے سنا یہ ہے اخبرانی مجھے سنائی اور اخبرانہ ہم کو سنایا حدسنا کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے حدسنی کا مطلب یہ کہ میں نے پڑھی تھی استاد کے سامنے حدیث اور حدسنا کا مطلب یہ ہم میں سے کسی نے پڑھی تھی اور استاد نے اس کو سنا تھا اور اس کو استاذ کی خاموش رہنا حدیث کے سننے کے وقت میں اس کا مطلب یہ کہ جو حدیث پڑھی جا رہی ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے یہ مطلب تو اس واقعہ کہیں تو حدسنا ہے اور کہیں قال قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل اعمله يودني من الجنه ويبعدني من النار قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصير زار رحمك فلما ادبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تمسك بما امر به دخل الجنه وفي روايه ابن ابي شيبه ان تمسك به تو ابو ایوبی کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے ایسی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ میں اگر وہ کروں تو میں جنت سے قریب ہو جاؤں وہ, وہ عمل مجھے جنت سے قریب کر دے اور مجھے جہنم سے دور کرے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرے اس طرح کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائے اور نماز قائم کرے زکوٰۃ دے اور جو تیرے رشتہ دار ہیں ان کا حق ادا کرے تو جب وہ چل پڑا وہاں سے وہ شخص تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کا اس کو حکم دیا گیا ہے اگر اس نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا جنت میں داخل ہو جائے گا وحد دسنی ابو بکر ابن اسحاق قال حدثنا عفان اصحاب کالحد دسنا آففان کالحدنا وحیب کالحدنا یاحیب نسعید نبی ذرا نبی حریرت أن عرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشتك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه فلما ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا یہ روایت ابو حریرہ کی ہے وہ تو ابو ایوب کی تھی کہ گاؤں کا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتلائیے کہ میں وہ کروں تو جنت میں چلا جاؤں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرے اس طرح کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائے اور نماز فرض نماز قائم کرے المکتوبہ اور زکوٰۃ دے جو فرض ہوئی ہے اور رمضان کے روزے رکھے تیسری روایت میں رمضان کے روزوں کا ذکر نہیں اور تو اس نے کہا گاؤں والے نے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس پر میں نہ تو کسی چیز کا اضافہ کروں گا کبھی اور نہ اس میں سے کچھ کم کمی کروں گا جب اس نے پیٹ پھیری چل پڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو جنت والوں میں سے ہے تو وہ اس آدمی کو دیکھ لے معلوم کی کچھ سادہ بات صاف کہہ گیا اور اس طرح کہہ گیا کہ سننے والے بھی اس بات کو سمجھ جائیں کہ پکا آدمی ہے یہ دغل فصل نہیں کرے گا تو یہ آپ نے اس لیے جنت کی بشارت اس کو دے دی اس میں آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ نماز کا ذکر ہے اور خاص طور پر اس حدیث میں تو فرض نماز کی صراحت ہے زکات ہے زکوٰۃ ویسے بھی فرض ہے لیکن یہاں خاص طور پر اس کی تصریح کا دی فرض ہے رمضان کے روزے تو فرض ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں تو حج کا ذکر ہے ہی نہیں اس میں سوال تو یہ ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا اور آپ فرماتے جنت میں چلے جائے تو ایک تو یہ کہ حج کے بارے میں کیا کہا جائے گا حج کیا بنیادی فیل نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ فرض کے علاوہ جو اور اعمال ہیں کہ جس کو سنتیں سنت کہتے ہیں یا نفل کہتے ہیں کیا اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں وہ چیزیں جنت میں لگانے والی نہیں جبکہ علماء کا اس پر کا اتفاق ہے کہ سنتوں کا عادتاں ترک کرنے والا جو ہے وہ گنہگار ہے کبھی کبھی سنت کسی وجہ سے چھوٹ جائے بات الگ ہے لیکن معمول بنا لے نا کسی بھی ایک سنت کے لیے کہ یہ کرنا ہی نہیں ہے مثلاً نمازوں کے اول اور آخر کی جو سنتیں کوشت بالکل نہ پڑے گنہگار ہے کبھی چھوٹ جائے بات الگ ہے لیکن اس کی عادت بنا لے اور طے کر لے کہ میں اگر سنت نہیں پڑوں گا یہ تو گناہ ہے اس پر سب کا اتفاق ہے سوال یہ کہ یہ گاؤں والا تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس میں نہ اضافہ کروں گا اور آپ جنت کی بشارت دے رہے ہیں تو یہ اس کال ہے تو جہاں تک پہلے اس کال کا جواب ہے وہ تو یہ ہے کہ حج فرض ہوا ہے سن سات یا آٹھ ہجری میں آٹھ ہجری میں ہے اسی لیے پہلا حج جو ہے فرض ہونے کے بعد وہ سن نو ہجری میں ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا نبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کر کے بھیجا تو سندس میں پھر آپ نے خود فرمایا ہے حج تو اس لیے یہ حدیث اس سے پہلے کی ہوگی جب تک حج فرد نہیں ہوا نمبر ایک تو سال کا جواب یہ ہے نمبر دو جو ہے وہ یہ ہے اس کے بھی دو جواب دیے گئے ہیں یہ جواب تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سنتوں کی مشروعیت اس وقت تک نہ ہوئی ہو یعنی سنتیں جو ہیں ان کا یہ درجہ کہ ان کو نہ کرنے والا عادت عادتاً وہ گنگار ہوگا یہ درجہ سنتوں کا اس وقت تک نہ ملا یہ ایک رائے ہے بعض علماء کی لیکن اس کی تعرید نہیں ہوئی دوسری بات ہے البتہ وہ بہت معقول معلوم ہوتی ہے اس کا جواب جواب یہ ہے کہ آپ نے فرض کے بارے میں فرمایا کہ نماز فرض پڑھے اور زکوٰۃ فرض ادا کرے اس کا کہنا ہے اس نے یہ کہا کہ میں اس میں اضافہ نہیں کروں گا کمی نہیں کروں گا مطلب یہ ہے کہ جو فرض ہے فرض کو فرض کی طرح اس میں نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں کوئی نفل بھی نہیں پڑھوں گا میں کوئی نفلی صدقہ بھی نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ نوافل کا ذکر ہی نہیں اس میں کمی زیادتی کا سوال ہی نہیں یہاں مسئلہ ہے فرض کا اس فرض کے اندر میں کمی زیادتی نہیں کروں گا یہ جواب بہت بہترین ہے اور دوسرے والے مانا بھی امام نو امی نے اسی کی تعید کی ہے کہ یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ سنتوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ابھی آدمی کو نگاہ نہیں ہوگا یا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے البتہ ایک بات اور مجھے عرض کرنی ہے اور وہ یہ کہ افسوس اس کا ہے کہ آج ہم لوگ مختلف جماعتیں اور مختلف گروپ بنا لیتے ہیں اور اپنی جماعت سے ہٹ کر جو آدمی ہوگا اس کو سیدھے جہنم میں پہنچاتے ہیں صاحب یہ ہماری جماعت میں نہیں ہے لہذا یہ گمراہ ہے یہ زال ہے یہ مدل ہے یہ بھٹکا ہوا ہے جہنمی ہے گنے اور سارے فتح اس کے خلاف ہوتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کے وحدانیت کا قائل ہے نمازوں کو کے پابند ہے روزوں کا پابند ہے اللہ توفیق جو دے وہ جانے زکوٰۃ دیتا ہے بہرحال جو ظاہری اعمال ہے اس کے لحاظ سے وہ اسلام کے سارے بنیادی کام کر رہا ہے اگر فرق ہے تو یہ کہ میری جماعت کا یہ میرے بڑوں کا ایک طریقہ ہے اور وہ اس طریقوں کا پابند نہیں وہ اپنے کسی بڑوں کے طریقے کا پابند ہوگا یہ چیزیں جو ہیں یہ جنت اور جہنم کا سرٹیفکیٹ دینے والی کیسے ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق تھا کیا آپ یہ فرما دیں کہ یہ چیز جنت میں لے جانے والی ہے اور یہ چیز جہنم میں لے جانے والی ہے آپ کی اطلاع تو صحیح ہو سکتی میری اور کسی اور کی اطلاع کیسے صحیح ہوگی اس واسطے جو ہم لوگ جو یہ اتنی شدت کر اختیار کرتے ہیں اس سے بہت نقصان پہنچ رہا ہے اسلام کے کام کو اور مسلمانوں کو بہت نقصان اس بات سے پہنچ رہا ہے جماعتوں کا قیام اسلام کے اوپر عمل کرنے کی سہولت کے واسطے ہے نہیں ہے کہ اسلام کے لیے مشکل کھڑی کر دی جائے یہ تو عجیب بات ہو یہ ایسی مثال کے طور پر مان لیجیے کہ بھائی ایک سینٹر ہے یہاں ایک باڈی ہے بورڈ ہے پریزیڈنٹ ہے فرار یہ کس بات سے کہ اس آرگنائزیشن کا انتظام اچھا ہو لیکن اگر یہ افراد اپنے کسی حرکت کی وجہ سے ایسی صورت اختیار کر لیں کہ لوگ آنے چھوڑ دیں مسجد میں سمجھ میں ظاہر بات ہے کہ اس کو کسی طرح صحیح نہیں کہا جائے گا اصل وسعت ہی خرابیا یہ تو مسجدوں کے خراب کرنے والی بات ہوئی مسجدوں کو آباد کرنے اگرچہ وہ کتنا بھی دعویٰ کر رہے ہو کم تو صحیح کام کر رہے ہیں صحیح کام کر رہے ہیں لیکن جب کوئی آنے کو تیار نہیں مسجد میں تو کیا صحیح کام ہوا ٹھیک اسی طرح سے جماعتوں کا قیام جو ہے وہ اسلام کو کے کام کو آگے بڑھانے کے واسطے نہیں ہے کہ اس کو اور زیادہ تنگ کر دینا تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی آآ آآ اپنی باتوں کو اتنا ایسا درجہ دے دیتے ہیں کہ بس اسلام پیچھے اور وہ باتیں آگے آ جاتی ہیں اور پھر بعض لوگوں سے تم نے بھی یہ بھی سنا ہے کہ تقریروں میں کرتے ہوئے جماعت سے جو نکل گیا اور وہ جناب جہنم میں چلا جائے گا بھائی کون سی جماعت میں نے جو جماعت بنائی وہ جو آپ جماعت بنا رہے ہیں وہ تو پھر ہر ایک جو ہے وہ جنت اور جہنم کا سرٹیفکیٹ بغل میں دبایا پھر رہا کہ میں جس کو جائے جنت میں بھیج دوں گا یہ تو عجیب بات ہوئی اس جماعت سے مراد ہے جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت مراد ہے کہ اس امت کے اجماعی طریقے سے جو شخص ہٹے گا وہ جہنم میں جائے گا اس امت کے نہ یہ کہ کسی ایک شہر کے کسی ایک علاقے کے کسی ایک ملک کے کسی ایک جماعت کے راستے سے ہٹ جانے والا جہنم میں جائے تو یہ بڑی سختی ہے حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كرير واللفز لأبي كرير قال حدثنا أبو معاوي عن العامش عن نبي صفيان جابر رضي الله عنه قال أتن نبي صلى الله عليه وسلم النومان ابن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرامة وأحللت الحلالة أدخل, أدخل, أدخل, أدخل الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم جاب رضی اللہ روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نعمان ابن قوقل آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میں فرض نماز پڑھ لوں اور جس جس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے اس کو میں حرام سمجھتا رہوں اور اپنے اوپر اس چیز کو حلال کروں جو حلال ہے تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا آپ نے فرمایا ہاں اس طرح سے پوری شریعت سامنے آ گئی تو شریعت ظاہر ہے کہ شریعت میں کچھ چیزیں حلال ہے کچھ چیزیں حرام ہیں اب چاہے وہ کسی بھی باپ سے متعلق ہو معاملات سے متعلق ہو اخلاص سے متعلق ہو یا عبادات سے تو وہ حلال کو اپنے لیے حلال سمجھنا اور حرام کو اپنے لیے حرام سمجھنا اور اسی کے مطابق عمل ہونا یہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے واحد سنی بنو سلمت ابن شبيب قال حدثنا الحسن ابن عيان قال حدثنا ماقل وهو ابن عبيد الله عن ابي زبير قال ان, ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارىت اذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان واهلت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنه قال نعم قال والله لا ازيد ولا ذلك شيئا جابر رضي الله عنه کی روایت ایک شخص نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور اس نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میں فرض نمازیں پڑھتا رہوں اور رمضان کے روزے رکھتا رہوں اور حلال کو اپنے اوپر حلال رکھوں اور حرام کو اپنے اوپر حرام قرار دوں اور میں اس میں کسی چیز کی زیادتی نہ کروں کسی طرح کی تو کیا میں جنت میں چلے جاؤں گا آپ نے فرمایا ہاں تو اس نے کہا بخدا میں اس پر کسی چیز کا اضافہ نہیں کروں گا اضافہ نہ کرنے کے معنی کیا ہوا وہی بات ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتلاؤں ہم لوگ بدت بدت تو بہت کہتے ہیں سنتے بھی ہیں لیکن بدت ہے کیا چیز اس کی کوئی اصولی تعریف ہوگی ये بدا کے معنی آتے ہیں ہر نئی بات کے شریعت میں کس کو بدت کہا جاتا ہے شریعت میں بدت اس کو کہتے ہیں کہ جس کام کو آج جس وجہ سے کیا جا رہا ہے میرے الفاظ کو خوب اچھی طرح یاد رکھیے کہ میرے لفظ نہیں ہیں یہ وہ ہیں جو علماء نے کہا میں تو اردو میں کہہ رہا ہوں عربی میں کہوں گی لیکن بات وہی ہے جس وجہ سے اس وقت جو کام کیا جا رہا ہے وہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں تھی مگر وہ کام نہیں کیا گیا سمجھ جو سبب ہے اس عمل کا اس فعل کا اس کام کا وہ سبب اس وقت بھی تھا تب اگر یہ کام کیا جائے گا تو اس کا نام بھی دب سبب وہاں تھا اور نہیں کیا ہم کو کیا حق ہے اس میں اپنی طرف سے اضافہ کرنے کا اگر چاہے دیکھنے میں کتنا بھی اچھا لگ رہا ہو کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے ہاں سبب ہی نہیں پایا جاتا تھا اس زمانے میں آج سبب پایا جا رہا ہے تو بے شک کیونکہ آہ آہ کام جو ہے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے سبب کے ساتھ تو سبب جب اب آج پایا جا رہا تو وہ پھر کام کیا جائے گا بشرطے کے مزاج شریعت سے ہٹاوا بنا ہو اور اس کے لیے یہی بہترین صورت ہے کہ علماء امت ایک آدمی بلکہ علماء امت جو ہیں وہ اس کو جو ماہر ہیں شریعت کے وہ اس کو تسلیم کرتے ہوں اور اس کو غلط نہ قرار دیتے ہیں ایک بات تو ہوگی دوسری بات کیا ہے دوسری بات جو ہے وہ اس سے زیادہ نازک ہے اور بہت اہم بھی ہے اور وہ یہ کہ جس چیز کو شریعت نے جو درجہ دیا ہے وہی درجہ باقی رکھا جائے اس کے درجہ بندی کو اگر توڑا گیا تو وہ بھی دت ہوگا کیا مطلب جو چیز فرض ہے وہ فرض ہے جو چیز واجب ہے وہ واجب ہے جو چیز سنت تھے موقعدہ ہے وہ موقعدہ ہے جو سنت تھے ہے وہ مستف ہے جو مباح ہے وہ مباح ہے مباح کا مطلب کیا ہے کیونکہ سنتوں کو تو آپ جانتے ہیں لیکن مباح اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کرو تو ثواب نہیں کرو تو گناہ نہیں ہے یہ ہے مباح اجازت ہے کرنے کی تو یہ درجے ہیں اگر کوئی شخص اس درجہ بندی کو توڑ دے یعنی جو چیز فرض تھی اس کو مباح کا درجہ دے دیا جو چیز مباح تھی اس کو واجب یا فرض کا درجہ دے دیا یہ برت ہو جائے گی کیوں اس لیے کہ ہم کو اس کا حق نہیں جو فرض ہے وہ فرض ہے اللہ نے فرض کیا ہے اور اللہ کے رسول نے اس کی ہم کو اطلاع دے دی جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے اس میں کبھی اب, اب کمی زیادتی نہیں ہو سکتی اس واسطے اگر ہم کسی مباح عمل کو اس طرح سے کرنے لگیں یا اس طرح کرانے لگیں کہ وہ فرق کا درجہ اختیار کر لے یہ بدعت بن جائے تو یہ ہے تعریف اصل میں بدعت کی یہ اصول معلوم ہو جائے تو اسی, اسی اصول پر علماء مل کر کسی بات کو بدت کہہ دیتے ہیں کسی بات, کسی بات کو اب آپ پوچھیں صاحب کہیں منع تھوڑا ہی تھا ارے بھائی منع تو نہیں تھا لیکن جو اصول ہے اس اصول کی روشنی میں اس بات کو بدت کہا جا رہا ہے یہ اصول ہے جو میں نے رس کیا اب یہ جو کہہ رہے ہیں صاحب اے صاحبی وہ یہی کہہ رہے ہیں میں اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کروں گا کیونکہ دین مکمل ہے آپ نے شاید سنا ہوگا ادر شیخ عبدالقادر القادر جیلانی نمبر اللہ القدو اللہ اکبر پڑے اولیاء اللہ میں بھی ہیں اور بڑے زبردست علماء میں بھی ہیں فقہ ہمبلی کے ماننے والوں میں تھے ان کا فقہ جو تھا وہ ہمبلی فقہ تھا امام احمد بن احمد بن حمبل رحمتہ اللہ علیہ کے فقہ کے ماننے والے تھے تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے دل میں اے شیطان نے بات ڈالی تو شیطان کوئی بات ڈالے تو یہ تھوڑی کہہ کہ کے ڈال رہا ہو کہ میں شیطان بول رہا دل میں بات یہ ڈالی کہ صاحب اب آپ نے اتنی عبادتیں کر لی اور اتنی مجاہدیں کی اور اتنی ریاضتیں کی ہیں اور ہم بہت خوش ہیں اور بس اب, اب تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں رہی ہے حلال اور حرام سے ایسے جیسے مانو اللہ میاں کی طرف سے یہ الحام ہوا ہے اب تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں رہی ہے کوئی اور ہوتا تو انہوں نے کہا بھائی بس ٹھیک ہے پچاس سال ہو گئے محنت کرتے کرتے آج سرٹیفکیٹ مل گیا چلو بھاگو یہاں سے لیکن وہ امام تھے اس فن کے اور اس میدان کے سمجھ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا لانت تیرے اوپر مجھے بھٹکانا چاہتا ہے دین تو مکمل ہو چکا ہے اب دین کے مکمل ہو جانے کے بعد کس کو اس بات کی اختیار ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ آج نہ حلال اور حرام کی تمیز کسی کے آواز سے اٹھ جائے جو چیز حلال ہے اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا جو چیز حرام ہے اس کو حلال نہیں کر سکتا لانت بھیج دی انہوں نے شیطان جو ہے وہ ناکام ہوا تو پھر ایک اور بات دل میں آئی اسی شیطان نے ڈالی کہ تم اپنے علم سے بچ گئے ہو ورنہ میں نے اس جال میں تو بہت سو کو پھنسایا تھا تو پھر انہوں نے لانت بھیجی کہ لانت تیرے اوپر میں اپنے علم سے نہیں بچاؤں میں اللہ کے فضل سے بچاؤں یہاں بھی دھوکہ دینا چاہ رہا ہے مجھے کبر میں نخوت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے جو بری جو تباہی ہے تو یہ اصل چیز کہ حلال اور حرام کی بحث جو ہے وہ ختم ہو چکی پیریڈ ہے اب اس کے بعد کوئی شخص نہ حلال کی سہرست میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے نہ حرام کی لسٹ میں کوئی بڑھا سکتا ہے یہ ہے لا عزیز کہ میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کروں تین مکمل ہے تو ایسے آدمی کو جنت کی بشارت دی گئی ونتم و نقیر و المقیر و زاد خلف کی روایتی اللہ, اللہ واقع واحد ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبد القیس قبیلہ عبد کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہمارا یہ قبیلہ جو ہے وہ ربیہ سے ہمارا تعلق ہے عرب میں دو بہت بڑے اور میجر ٹرائب اور قبیلے تھے جن کی بہت شاخیں تھیں جس کو آپ اس میں انگلش میں کہہ سکتے ہیں مدر ٹرائب تو وہ دو تھے ایک ربیا اور ایک مدر باقی ساری شاخیں جو تھیں وہ یا ربیا کی ہوتی تھی یا مدر کی ہوتی تھی تو دونوں بڑے طاقتور اور بہت بڑے بڑے قبیلے تھے اسی لیے آگے لفظ آئے گا تو وہاں میں بتلاؤں گا کہ اشور حرم کے بارے میں جو عزت والے مہینہ ہیں تو اس میں جب آپ نے گنایا تو رجب و آپ نے لفظ سنوایا یعنی مذر قبیلہ جو ہے ان کے یہاں جو مہینہ رجب کا کہلاتا ہے وہ مہینہ تو وہاں بھی مذر کا لفظ ہے تو دو بڑے بڑے قبیلے تھے اور دونوں میں آپس میں ایک طرح کا ٹکراؤ تھا کیونکہ برابر کی ٹکر تھی طاقت کے لحاظ سے تو انہوں نے حالانکہ عبد القیز قبیلہ ہے لیکن اپنی اصل بتلا رہا ہے کہ ہم ربیہ سے ہیں تو اس کی ایک برانچ ہے وقت حالت بینا و بینا گفار ہم مدینے آئے تو ہمارے اور آپ کے بیچ میں مدر آباد ہیں تو ان سے ہے کٹکرا وہ بڑا زبردست قبیلہ ہے ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے مگر شاہر حرام میں تو اس لیے کہ اس میں لڑائی نہیں ہوتی اصل میں چار مہینے جو تھے یہ ہمیشہ سے عرب کے اندر ان کے عزت اور حرمت تھی اسلام نے آ کر ان کی عزت کو برقرار رکھا قرآن حکیم میں فرمایا کہ اننا عزت شہور عند اللہ اصنا اشر فی کتاب اللہ یوماتی و ارب منہا اربات ان پروں اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد جب سے کہ آسمان اور زمین پیدا کیے گئے ہیں وہ بارہ ہے تو سال میں بارہ مہینہ ہیں اور ان میں سے چار جو ہیں وہ عزت والے حرمت والے مہینے ہیں یہ تو اتنا قرآن شریف نے بترا دیا سورہ توبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعین کی اور آپ نے فرمایا کہ ذو القادہ و ذوالحجہ و محرم و رجب و مطالع تو یہ چار مہینے جو ہے رجب کا مہینہ ہے اور ذیقات کا اور محرم کا اس ذی کا, کا محرم کا تو اس طرح سے یہ چار مہینے عزت والے کہلاتے ہیں عرب میں ان مہینوں کی عزت کے خاطر لڑائی نہیں لڑتے تھے کتنے بھی دشمنی ہو لڑیں گے نہیں اور اگر لڑائی ہو بھی رہی ہے تو روک دیں گے کیونکہ وہ مہینہ شروع ہو گیا ان کو یہ تو گوارا تھا کہ وہ آج کل کے مشتدین کی طرح سے کہ اپنے مہینے کو آگے پیچھے کر لیں یہ تو ہو سکتا تھا کہ صاحب اب کے جو ہے مہینہ فلا تاریخ کو نہیں فلا تاریخ کو شروع ہوگا چاہے کچھ بھی ہو تو یہ تو کر لیتے تھے لیکن اس مہینے کا نام آ اور پھر لڑتے رہے یہ ان کو گوارا نہیں تھا تو عزت والے مہینے تھے اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہم سوائے عزت والے مہینے کے تو اور باقی اور دنوں میں ہم نہیں آ سکتے آپ کے پاس اس لیے کہ بیچ میں مزر آباد ہیں اور وہ ہم کو آنے نہیں دے ان سے ہماری دشمنی ہے تو اس واسطے کیا انہوں نے چاہا آپ ہم کو ایسی بات بتلا دیجئے کہ ہم اس پر عمل کریں اور جو ہم سے پیچھے رہ گئے ہیں ہمارے قبیلے کے لوگ ہم ان کو بھی جا کر اسی کی دعوت دیں تو اور دوسری روایت آگے آ رہی ہے یہی تو اس میں یہ ہے کہ ہم اس طرح کے میں جانے کے قابل ہو جائیں آپ نے فرمایا کہ میں تم کو چار باتوں کی ہدایت کرتا ہوں اور چار ہی باتوں سے روکتا ہوں تو اس طرح سے ایک مختصر آپ نے خلاصہ بتلا دیا کیا ہیں وہ چار باتیں جن سے روکتے ہیں آپ نے حکم دیا جن کے کرنے کا آپ نے فرمایا ایک تو ہے ایمان باللہ اللہ پر ایمان لانا پھر آپ نے اس کی تفسیر فرمائی اس کو اس کی تشریح کی ایکسپلین کیا اور آپ نے فرمایا کہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور یہ بات کہ تم جو مال غنیمت تمہارے پاس ہو اس میں سے پانچواں حصہ ادا کرنا ہے۔ یعنی وہ مسلمانوں کا حق ہے لیادہ وہ بیت المانے آئے گا یہاں <تصفح> جس وجہ سے اس حدیث کو لائے ہیں میں آجے چلنے سے پہلے یہ میں بتلاؤ یاد ہوگا میں نے دو ہفتے تین ہفتے پہلے جب بتلایا تھا کہ اصل میں محدسین کیا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اعمال ایمان کا حصہ ہیں یہ ہے اصل میں جھگڑا اور چونکہ اعمال میں کمی جاتی ہوتی ہے لہذا ایمان میں بھی کمی جاتی ہوتی ہے. تو ایمان کی تفسیر ان لوگوں کے ان محدثین کیا ہے اقرار باللسان وتصدیق و تصدیق بالجنان دل سے تصدیق کرنا والعمل بالارکان اور ہاتھ پاؤں سے عمل کرنا یہ ہے ایمان کی تفسیر تو لہذا اب جب اعمال میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے تو ایمان میں بھی کمی اور زیادتی ہوتی ہے یہ تو ہے محدثین کا اسی لیے یہ ساری حدیثیں لا رہے ہیں تو امام مسلم بھی اسی بات کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو حدیث یہ آئی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی وضاحت کر رہے ہیں اور اس میں نماز کے قائم کرنے کو اور زکوۃ کے دینے کو یہ آپ شامل کر رہے ہیں تمارواں کہ اعمال ایمان کا حصہ ہے یہ ہے امام مسلم جس وجہ سے حدیث کو یا اور اس طرح کی حدیثوں کو لا رہے ہیں اور میں بترا چکا ہوں کہ حنفیہ جو ہیں وہ اس معاملے میں ان سے مختلف ہیں حنفیہ کا نظریہ یہ ہے کہ ایمان لا عزید اللہ ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی ایمان ایک سالڈ چیز ہے کیفیت میں کمی جاتی ہوگی لیکن ذات ایمان جو ہے اس میں کمی جاتی نہیں ہوتی میں اس کو واضح کر چکا ہوں پہلے جب میں نے تقریر کی تھی تو جب یہ ہے تو پھر امان کو ایمان کا حصہ نہیں کہیں گے وہ اسلام ہے ایمان نہیں ہے ایمان تو بس شہادت اللہ الہ, الہ اللہ وانا محمد رسول اللہ یہ ہے ایمان اور باقی نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکات دینا یہ ایمان نہیں اس کا نام اسلام ہے اس لیے ان کے یہاں جو ہے وہ ہے ایمان کی تعریف کہ اقرار باللسان و تصدیق بالجنان اور تصدیق کا بھی مسئلہ اللہ کے حوالے ہم کو کیا معلوم کہ دل سے ماننا کہ نہیں ماننا ہم تو یہ ہی کہتے ہیں کہ اللہ, اللہ پڑھا ہم تو اس کو مسلمان کہیں گے باقی تو اللہ کے حوالے اس لیے کہ حدیث میں ایک آگے حدیث آئے گی اس میں یہ کہ وہ حساب ہو اللہ حساب ان کا اللہ کے ذمے تو معلوم ہوا کہ تصدیق بالجنان اگر اگرچہ ایمان کا حصہ ہے مگر ہم اس پر فیصلہ نہیں کر سکتے اس کا فیصلہ اللہ کریں گے ہم تو یوں دیکھیں گے زبان سے شخص اقرار کر رہا ہے لا الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہم اس کو مسلمان کہیں گے یہ ہے ان حضرات کا کہنا چا صاحب سوال یہ کہ امام مسلم اس حدیث کو لا رہے ہیں اور میں نے بتا دیا کہ مقصد ان کے لانے کا یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صاحب یہ اس ل... ایمان کا حصہ ہے یہ آمال تو اس کا جواب کیا ہے سر حدیث کے مقابلے میں تو کسی کی رائے نہیں چلے گی بات صحیح ہے مگر اصل میں غور کریں حدیث میں تو غور کریں گے تو بات اسی حدیث میں نکلے گی کہ یہ حنفیہ کے جو کا نظریہ ہے اس کے خلاف نہیں اس واسطے کہ دیکھیں یہاں آپ نے فرمایا میں تم کو چار باتوں کی ہدایت دیتا ہوں بے کا لفظ ہے اگر آپ یوں فرماتے کہ میں تم کو ایک بات کی ہدایت دیتا ہوں اور وہ ہے ایمان باللہ اور پھر آپ اس کی وضاحت کرتے کہ اس کا ایمان بلّہ کی وضاحت اور اس کا ایکسپلینیشن یہ ہے کہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکوۃ دینا پھر بات بالکل کلیئر تھی جو امام مسلم کہہ رہے ہیں کہ ایمان کا حصہ ہے یہ لیکن جو آپ فرما ہیں چار باتوں کو کہہ رہا ہوں تو چار تو چار الگ الگ ہوں گی نا اس واسطے ایمان کی اگرچہ وضاحت آپ نے شہادت اللہ اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ سے کی لیکن اقام صلاح اور ایتاء زکوٰۃ ایمان کا حصہ نہیں بن ہے بلکہ وہ تیسری اور چوتھی بات بن تو اس لیے یہ اس نظریے کے خلاف یہ حدیث نہیں بنے گی اگر سے امام مسلم اس حدیث کو اپنی تائیید ہی ملائیں اچھا نمبر ایک نمبر دو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شہادت اللہ الہ اللہ محمد رسول اللہ یہ ایک ہی چیز ہے لیکن اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ یہ دو چیزیں اس لیے کہ آپ نے فرمایا میں تم کو چار باتوں سے چار باتوں کی ہدایت دیتا ہوں تو اب چار باتوں کے اندر جو ہے وہ شہادت اللہ الاََََََََََََ اللہ عنہ محمد رسول اللہ جو ہے یہ اگر اس کو ایک مانیں تو پھر تو ٹھیک ہے کہ وہ اقام دو ايتا زکا تین اور مال غنیمت میں سے پانچواں نکالنا چار بات تو چار ہو گئی مگر آگے ایک حدیث آ رہى اس میں مال غنیمت کا ذکر نہیں تو پھر یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر چار باتیں کہاں ہوں گی تو کیا شہادت اللہ اَََََََََََََََََََََ اللہ وانا محمد رسول اللہ جو ہے وہ الگ الگ دو باتیں ہوں گی اس لیے یہ روايتوں کا اصل میں اختلاف ہے کہیں تو آپ نے واؤ كو بیچ میں شامل کیا اور کہیں بغير واؤ کیا ہے اس لیے جہاں بغیر واو کے ایک بات آئى ہے تو سمجھا جائے گا کہ دراصل شہادت اللہ علیہ اللہ وانا محمد رسول اللہ یہ ایک ہی ہے اس کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں بہرحال اور رہ یہ جی بات کہ یہاں آپ نے مال غنیمت کے خمس کو جو کہا ہے اور, اور حدیث میں جو آگے آ رہی ہیں اس میں نہیں ہے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے یہ جواب دیا ابن بطال نے تو ابن بطال بڑے مشہور عالم گزرے ہیں بہت مشہور محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چار باتیں جو فرمائی وہ تو سب کے لیے تھیں لیکن یہ مال غنیمت کے خمس کا مسئلہ ان کے لیے خصوصیت سے اس لیے فرمایا کہ یہ چونکہ ان کا ٹکراو تھا مضر سے اور نی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں یہ لوگ جہاد کرتے رہتے تھے اس لیے ان کے واسطے خصوصیت سے آپ نے چوتھی چیز کو مال غنیمت میں خمس کو اضافہ کیا اور سب کے بھی مسئلہ نہیں ہے وہ انہا کمانی دوبا چار باتوں سے روکتے ہیں آپ نے فرمایا دوبا سے ہنتم سے نقیر سے مقیر سے یہ کیا چیز ہے یہ سب کی سب چیزیں شراب سے متعلق ہیں تو شراب ان کے چلتی تھی پورا ارب میں چلتی تھی ادھر شراب حرام ہو گئی ہے مدینے میں تو آپ نے ان کے سے جو برتن تھے کہ جن میں شراب بنائی جاتی تھی مختلف قسم کے برتن ان سب کے نام لیے ان برتنوں کا استعمال ہی سر سے ممنوع ہے کیونکہ برتن ہوں گے تو پھر جس میں نے پہلے بتلایا تھا کہ پھر ہڑپ اٹھے گی اور شراب چلے گی تو شراب حرام ہے لیکن ان کے برتن بھی استعمال کرنا چھوڑ دو یہ جو ڈبا تھے دوبا دراصل آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کہیں دیکھا ہوگا ہندوستان میں اور پاکستان میں تو خیر میں نہیں کہہ سکتا لیکن ہندوستان میں ہندوؤں کے اندر ایک کدو جو ہے یہ کدو ہوتا ہے نا کیا بولتے ہیں اس کو تو یہ جب پک جاتی ہے تو اس کو توڑ کر اور اندر سے اس کو صاف کیا اور یہ برتن بن گیا اس میں بھی اس کو بھی شراب کے لیے استعمال کیا جاتا تھا یہ تو ہے ڈبا آپ نے اس کو منع فرما دیا کہ اس کا استعمال نہیں دوسرا ہے الحنتم الحنتم کیا ہے اصل میں یہ ایک سمجھیے کہ ایک برتن ہوتا تھا مٹی کا لیکن اس کے اس کا رنگ ہوتا تھا ہرا اور یوں کہ یہ ایک ڈارک گرین جس کو ہمارے یہاں کا ہی سبز کہتے ہیں اس پر ایک کیا بولتے ہیں آ, ہم, آ, ہم لوگوں کو پتہ نہیں وہ سفالی کے برتن کہلاتے تھے سفالی دوسرے کا کیا بولتے ہیں اندر اس میں جو ہے مٹی کا لیکن اندر اس میں وہ جو ہے کلئی کی ہوئی ہوتی تھی آ, کسی مسالے کی رنگ کی پینٹ کیا ہوا تھا ہوتا ہے جیسا گلے ہاں یہ جو ہے یہ ہے الحنتم ایسا برتن وہ بھی شراب کے لیے استعمال ہوتا تھا اور تیسرا ہے النقیر النقیر کیا چیز ہے النقیر کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ عرب کے لوگ کھجور کا جو بڑا سا درخت ہوتا تھا اس کے تنے کے اندر سوراخ کر کے سمجھ ہے اور وہاں جگہ بنا کر کے اور اس میں کھجور ڈال کر کے اوپر پانی چھوڑ کر کے بند اس کو رکھ دیتے تھے وہاں سے وہ شراب اس کی بن جاتی تھی یہ کہلاتا تھا النقیر اور بعض کہتے ہیں کہ یہ, یہ نہیں بلکہ ہو سکتا ہے دونوں صورتیں ہوں کہ ایک برتن جو ہوتا تھا اس میں سوراخ کر دیتے تھے ایک کھجور کے برابر اور اس میں کھجور ڈالی اور پانی پٹا آہستہ آہستہ آہ آہستہ آہ آہستہ آہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کافی جو تیار ہوتی اس طرح سے وہ شراب کشید کی جاتی تھی یہ ان, ان نقیر کہلاتی ہے تو یہ آپ نے ان برتنوں ہی کے استعمال سے منع فرما دیا تاکہ یہ برتن جو خود علامت ہیں اور نشانی ہیں اور یادگار ہیں اس شراب کے جس کو اللہ نے حرام کر دیا ان کو بھی ختم کر دو اسی لیے علما کہتے ہیں کہ جب شراب کے حرمت کے لوگ آآ آآ آآ مسئلہ عام ہو گیا اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا پھر آپ نے نہیں فرمایا کہ ان برتنوں کو بھی توڑ دو ان برتنوں کا استعمال کو آپ نے اس طرح منع کیا ہو جس طرح بڑی اہمیت کے ساتھ یہاں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایمان کی اور نماز کی اور زکوٰۃ کی تاکید کرنا جتنا اہم ہے اور ایمان کا اور اسلام کا یہ بنیادی حصہ ہے اسی طرح سے جن چیزوں سے روکا گیا یہ بھی بہت عام چیزیں ہیں تو اس وقت تو ان برتنوں سے رکنے کا اتنا بڑا مقام تھا موقع کی بات یہی تھی لیکن آج چل کر کے جب دیکھ لیا کہ اب لوگ اس میں اس کی شراب کی برائی کو سمجھ گئے ہیں اور اس سے بچ گئے ہیں تو پھر آپ نے آئندہ یہ ان برتنوں کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں فرمائی اور ایک روایت میں خلف کی روایت میں یہ ہے کہ شہادت اللہ الاََ اللہ جب آپ نے فرمایا تھا تو اس میں آپ نے ایک انگلی کو اٹھایا تھا اس طرح سے آقادہ واحد تو اللہ ایک ہے یہ آپ نے اشارت بھی اس طرح سے کیا تھا وسعدو میں وضو کرنے میں لگی اثر میں حدثنا ابو بکر ابن ابو صحب و محمد ابن مسنا و محمد ابن بشار و الفاظ متقاربہ کال ابو بکر حدثنا غندر عن شعبہ و قارانی اخبرنا محمد ابن جعفر کال اخبر شوبہ ان ابی جمرہ قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس فأتته إمرأة تسأله عن نبيس الجري فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم قال ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا النظامة عما کے بارے میں کہتے ہیں ابو کہ میں ترجمہ کیا کرتا تھا یعنی ٹرانسلیٹر تھا ٹرانسلیٹر کا ترجمہ یہاں صحیح نہیں ہوگا اصل تو یہ ہے کہ جس کو ایک مجمع زیادہ ہو تو ایک آدمی اپنے استاد کی آواز دوسروں تک پہنچا دے جیسے مثلا امام کی آواز مختلف تک پہنچانے کے لیے تکبیرات کی ایک مقبر مقرر کرتے ہیں تو یہ صورت ہوتی تھی پہلے چونکہ لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کا سسٹم تو تھا نہیں اور جب اسٹوڈنٹس زیادہ ہوا کرتے اور ہزاروں کی تعداد میں ہوتے تھے اس زمانے میں تو جو محدث حدیث بیان کرتا تھا تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ دو دو چار چار آٹھ اٹھ دس دس جیسے جیسے ضرورت ہوتی اس کے اعتبار سے لوگ مقرر کیے جاتے کہ ادھر محدث نے جو الفاظ بولیں وہ سب وہ سن کر کے اور دوسروں تک پہنچا دیں تو پورا مجمع ان حدیثوں کو سن لے تو یہ اس کو ترجمہ کہتے ہیں تو یہ ابو جمرہ جو ہیں اس کام پہ تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے درس میں تو ایک عورت نے آ کر یہ سوال کیا کہ جو نبیز ہوتی ہے مٹی کے برتنوں میں تو ان نبیز کے بارے میں اس نے سوال کیا نبیز اصل میں کہتے ہیں جو کھجور یا چھوارا ہوتا ہے جب اس کو پانی میں بھگو دیتے ہیں تو جب وہ نرم پڑ جائے اس کو پانی میں مسل دیتے ہیں اور چھان کر اس کو پی لیا کرتے تھے یہ نبیز کہلاتی تو کھجور اور چھوارے کا پانی کیونکہ طاقتور ہو جاتا ہے تو نبیز کو ایک طرح کا ایک بہت ہی طاقتور غذا سمجھی جاتی تھی اور م... علاوہ طاقتور ہونے کے وہ صحت کے لیے بھی مفید تھی لیکن جب اسی کو زیادہ وقت تک کے لیے رکھا جائے تو پھر اور خاص ترکیب سے اس کو ہیٹ دی جائے اور, اور گرمی پہنچایا جائے تو اس سے شراب بھی بنتی تھی اس لیے نبیز کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا تو انہوں نے وہی بات کہی جو میں نے پچھلے ہفتے ابھی سنائی تھی کہ وقت عبد القیض کا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا وفد ہے یہ آپ نے فرمایا کون سی قوم ہے یعنی کیا جماعت کا تعلق کس سے ہے تو راوی کو شک ہے کہ وفد کا لفظ بولا تھا یا قوم کا تو آنے والوں نے کہا کہ ربیع جیسے میں نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ عرب میں دو بڑے قبیلے تھے ایک ربیع اور ایک مدر تو یہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں عبدالقیص یہ وقت یہ ربیہ کی ایک برانچ ہے آپ نے فرمایا مرحبا بالقول او بل بال قوم او بال وقت غیر خزاء وال نے فرمایا خوش آمدید ہو ویلکم ہو اس وقت کو جماعت کو یا قوم کو جو بھی لفظ تھا اور تمہارا آنا جو ہے اس میں ترجمہ لفظی جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کسی طرح کی شرمندگی کے بغیر اور کسی رسوائی کے بغیر دراصل یہ دعائیں ہیں ہر زبان کا ایک الگ ایک محاورہ ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ اپنے ہاں ارے بھائی آپ تشریف لائے آپ کا گھر ہے اپنے ہاں کا محاورہ ہے تو عرب کے اندر مختلف محاورے اسی طرح بولے جاتے تھے مطلب یہ کہ آپ کے آنے میں کسی طرح کی آپ کو غیرت نہیں محسوس ہونی چاہیے کوئی شرمندگی آپ کو نہیں ہوگی یہاں آنے میں کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی تو یہ آپ نے اس طرح کے الفاظ فرمائے غیر خزائیہ ولا ندامہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مہمانوں کے خیر مقدم اور ان کو استقبال کرنے میں اور ریسیو کرنے میں آنے والوں کو اچھے انداز میں ان کے ساتھ معاملہ کیا جانا چاہیے اور ان کا اکرام کیا جانا چاہیے اپنے برتاؤ سے بھی اور اپنے الفاظ سے بھی کہ جس سے آنے والے کو ایک طرح کی خوشی محسوس ہو اور یہ پتہ چلے کہ بھائی ہمارا اکرام کیا جا رہا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اچھے الفاظ کہے جانے چاہئیں آنے والے کے واسطے اس کے بعد انہوں نے وہی کہا کہ رسیہ کیا رسول اللہ ہم آپ کے پاس بہت دور سے آتے ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان یہ مدر کے جو کفار ہیں ان کا قبیلہ حائل ہے اور ہم آپ کے پاس شہر حرام کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں آ سکتے تو ہم کو آپ کچھ ہدایتیں دے دیجیے باقی بات وہی ہے جو پچھلے ہفتے گزر چکی ہے اچھا یہ حدیثیں مختلف سندوں سے آ رہی ہیں اس میں تھوڑا سا الفاظ کا فرق بھی ہے مثلا ایک لفظ یہ بھی آ رہا ہے آگے کی روایت میں کہ عبد القیس یہ قبیلہ جو تھا اس میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا اشج ایسا لگتا ہے کہ وہ لیڈر تھا ان کا تو آپ نے اس کے لیے یہ بھی فرمایا کہ ان نفی کا لخص لطعینی یو اللہ الحل تمہارے اندر دو ایسی خصلتیں اور عادتیں ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں اور وہ آپ نے فرمایا کہ حلم اور اناج یعنی مطلب کیا ہوا کہ ٹھنڈا مزاج ہونا اور ایموشنل نہ ہونا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو گرم مزاج ہوتے ہیں طبیعت میں کمزوری ہوتی ہے تو زیادہ جذباتی ہوتے ہیں تو ان کے فیصلے بھی گڑبڑ ہوتے ہیں یہ جو ٹھنڈے مزاج ہوتے ہیں حلیم ان وہ ان کے فیصلے ان کی رائے ان کے مشورے ان کے سارے اقدام اچھے ہوتے ہیں حدیث میں بھی آتا ہے کہ الجرت عمر شیطان جلد بازی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے وہ جلد جلدی جلدی انسان کے دل میں خیالات پیدا کرتا ہے تاکہ فیصلے کرنے میں غلطی کرے انسان تو اس کے مقابلے میں حلم اور انات جو ہے یہ بہت اچھی بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعریف کی ان کے لیڈر کی اس میں فکا ایک کلام یہ کرتے ہیں کہ ایک اور حدیث سے تو منہ پر تعریف کرنے کی ممانیت ہے کسی آدمی کے منہ پر تعریف مت کرو تو یہاں تو آپ خود ہی تعریف رہے ہیں تو یہ کیا بات ہوئی جب آپ منع کر رہے ہیں تو آپ نے خود وہ کام کیوں کیا کسی آدمی کے منہ پر اس کی تعریف کی کہ تمہارے اندر یہ دو باتیں بہت اچھی ہیں کہ جو اللہ کو پسند ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ آپ کی ممانعت جو ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے اور یہ آپ کا عمل بھی اپنی جگہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا اثر پڑے گا اگر یہ خطرہ ہے کہ جس کی ہم تعریف کریں اس وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا بگاڑ اس میں آ جائے گا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم نے اس کو اچھے خاصے آدمی کو ایک مصیبت میں مبتلا کر دیا تو اس بات سے منہ پر تعریف ایسے آدمی کی نہیں کرنی چاہیے جس کے بارے میں خطرہ ہے کہ ہم نے تعریف کی تو پھول کا کپا ہو جائے گا اور یہ فطر میں مبتلا ہوگا لیکن جہاں یہ اطمینان ہو کہ کسی کی تعریف کرنے سے یہ بات نہیں ہوگی تو اس کی تعریف کر دینے کہ وہ آخرتی کا اور دین کا مسئلہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رو مت میرے اوپر ایمان لانے والے لوگوں میں سب سے زیادہ جو, جو امن کے اندر رہیں گے وہ جو اپنی جان اور اپنے مال کے لحاظ سے وہ ابو بکر ہے تو یہ آپ نے منہ پر تعریف فرمائی یہ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں نے میں ایک جنت کا میں ایک محل دیکھا تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے تو معلوم گا کہ بتایا گیا مجھے کہ عمر ابن الخط کا ہے تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس میں اندر جاؤں مگر مجھے تمہاری غیرت کا خیال آ گیا یعنی تمہیں غیرت ہوگی اس بات پر کہ جنت تو تمہاری اور اس میں کوئی دوسرا آدمی بھی چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ نے سنا اور ارسیہ یا رسول اللہ کیا میں آپ پر غیرت کروں گا تبھی کہ آپ اگر تشریف لے جاتے تو مجھے کیسے غیرت آ سکتی تھی آپ کے بارے میں کوئی اور ہوتا تو غیرت ہوتی آپ پر کیسے غیرت کرتا تو یہ موبت ان کو یہ بات بتلانا کہ بھئی جنت کی خوشخبری اور جنت میں تمہارے واسطے ایک محل ہے یہ ہے وہ ہے تو حاصل یہ ہے کہ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو کہ جیسے موسا کے لیے ہارون کا درجہ تھا انت منی بھی منظرتی علی موسا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلاط وسلام عرض موسا علیہ السلام سے کتنے قریب تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنایا تو اس لیے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ منہ پر تعریف کرنا اس صورت میں جبکہ یہ اطمینان ہو کہ دوسرا آدمی فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا تو تعریف کی جا سکتی ہے جہاں تک اس کا تعلق ہے جو میں نے بتایا تھا کہ حدیث کے الفاظ کے جن چیزوں سے چار چیزوں سے منع کیا تھا جس میں شراب بنائی جاتی ہے اس میں نقیر کا لفظ تھا جس کو میں نے کہا تھا کہ وہ اصل میں کھجور کے تنے میں ہول کر کے اور اس میں چھوارے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں تو وہ دراصل حدیث ہی کے اندر یہ آپ کی بتائی ہوئی تعریف آ رہی ہے کہ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ نقیر کے بارے میں آپ کا علم کیا ہے یعنی یہ کہ نقیر جو ہے بر اس, میں اس کے اندر ڈالی ہوئی جو کھجور ہیں اور اس سے جو نکالا جائے مشروب پینے کا سامان وہ کیسا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں مطلب یہ کہ مجھے پتا ہے اور وہ کھجور کا تنہ ہے کہ جس میں تم سوراخ کرتے ہو اور پھر اس کے اندر ٹکڑے کر کے تم ڈالتے ہو کھجور کے اور پھر اوپر سے پانی ڈالتے ہو یہاں تک کہ جب اس کے اندر ایک نشہ پیدا ہو جاتا ہے تو تم اس کو پیتے ہو یہاں تک کہ تم میں کا ایک آدمی یا ان میں کا ایک آدمی اپنے جیزاد بھائی کو تلوار سے اٹھا کے مار دیتا ہے یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ وہی ایک جوس بنتا ہے یا وہ مشروب بنتا ہے کہ جس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے اور نشے کا اثر, اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی عقل ختم ہو جاتی جب عقل نہیں رہی تو پھر وہ جس کو نہیں مارنا چاہیے تھا اس کو بھی مار دیتا ہے کیونکہ اپنے امی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام رشتہ داروں میں سب سے زیادہ قریب کے رشتے کے باوجود دوستی کا درجہ جو ہوتا ہے وہ کزن سے ہوتا ہے تو آپ نے اس لیے کزن کا فرمایا کہ اپنے کزن کو بھی قتل کر دو کیونکہ نشے میں عقل نہیں تو یہ ہے وہ جو نقی سے تیار ہوا جو پینے کا سامان ہے اس لیے ان نبی اللہ سبحانہ و تعالی نے شراب سے اسی واسطے منع فرمایا ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے اسی میں آگے آ رہی ہے جس میں منا ہے چار برتنوں کو تو آپ نے فرمایا کوما جو ہے اس میں پی لیا کرو تو کوما کیا چیز ہے کوما ہے اصل میں جس کو چمڑے کی مشک کہتے ہیں مشک کے اندر تم اگر خجور ڈال کر کے پانی ڈال کر چھوڑ دو اور اس کو منہ بند کر دو اس میں نشانی پیدا ہوگا لہذا تم اس کو پی سکتے ہو وہ کوما کا لفظ ہے یہاں لوگوں نے ارض کیا کہ یار رسول اللہ ہم ایسی زمین میں رہتے ہیں جس میں چوہے زیادہ ہیں اور وہاں چمڑے کا کوئی برتن محفوظ نہیں رہتا تو اپنی صورت میں ہم کیا کریں مشق میں کیسے رکھیں گے حاصل یہ تھا آپ نے فرمایا اگرچہ چوہے اس کو کھا جائیں اگرچہ چوہے اس کو کھا جائیں اگرچہ چوہے اس کو کھا جائیں مطلب یہ ہے کہ جو چیز جائز ہے وہی وہ جائز ہے اس عزور کی وجہ سے تم حرام اور ناجائز چیزوں کو جائز نہیں کر سکتے تو معلوم ہوا کہ جو ہم لوگ یہ کہ اضور نکال دیتے ہیں کہ صاحب فرانی بات ذرا سی مشکل پیدا ہوئی فوراً اس کو عزر شرع بنا لیتے ہیں معلوم ہوا کہ عزر شرعی یہ نہیں ہوتا کہ تھوڑی بہت تکلیف ہو جائے حضر شرعی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ صاحب اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہ ہو یا ہے تو وہ اتنی تکلیف دہ کہ اس تکلیف کو بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا یہ ایسے اس کو حضرت شرعی کہتے ہیں باہر یہ تمام حدیث ہیں جس کا میں نے خلاصہ بیان کیا اس مضمون کی حدثنا ابو بكر بن ابي صيب ابو بكر و اسحاق بن ابراهيم جميعا عن وكيع قال ابو بكر اخبرنا وكيع عن ذكريا بن اسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن الصيفي انا ب معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبر قال ابو بكر و ربما قال وكيع عن ابن عباس ان معاذ قال با سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انك تاتي قوما من اهل الكتاب فادعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله و اني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة توقض من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم والتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يا ابن عباس رضي الله عنهما حضرت ماذ ابن جبل سے روایت کرتے ہیں صحابی دونوں ہیں معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہاں بھیجا آگے کی روایتوں میں الیمن تو مجھے یمن بھیجا وہاں کا والی وہاں کا گورنر بنا کر گئے آپ نے ان کو بھیجتے وقت یہ فرمایا کہ تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس پہنچو گے تو تم ان کو دعوت دینا کہ شہادت اللہ الاََ اللہ عنی رسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں محمد رسول اللہ میں رسول اللہ ہوں اس بات کی دعوت ان کو دینا اگر وہ اس کی اطاعت کر لیں تو پھر ان کو اس بات کی تعلیم دینا کہ اللہ نے ان پر ہر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں پھر جب وہ اس کی اطاعت کر لیں اور مان لیں اس کو تو پھر ان کو تعلیم دینا کہ اللہ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے یہاں صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہی ہے کیونکہ حتیث کے اندر یا اسی اس طرح سے قرآن حکیم میں زکوٰۃ اور صدقے میں کوئی فرق نہیں کیا گیا تو کیونکہ وہ بھی صدقہ ہی ہے تو اللہ نے فرض کیا ہے صدقہ جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے فقیروں کی طرف فقیروں میں اس کو تقسیم کر دیا جائے گا لوٹا دیا جائے گا پھر جب وہ اس کو مان لیں تو پھر اب تم اچھے عمدہ مالوں سے بچ کر رہنا یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم زکوٰۃ کا مال جب وصول کرو تو اچھا اچھا مال چھانٹ کے لو اور جو معمولی مال ہو وہ ان کا چھوڑ دو مثال کے طور پر جانور ہیں تو جانوروں کی زکوٰۃ جانوروں سے لی جائے گی تو یہ نہ ہو کہ بہت موٹا تازہ تندرست قسم کے جانور تم چھانٹ چھانٹ کے لے آؤ اور جو بیچارے کمزور سے ان کو چھوڑ دو یہ نہیں ہوگا بلکہ یہ کہ جو درمیانی درجے کے ہوں گے مال وہ لیا جائے گا اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی دعوت سے بچتے رہنا دعا سے کیونکہ اس مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا مظلوم کی دعا براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچتی کیونکہ تم گورنر ہو گئے اب تم وہاں کوئی بھی زیادتی اگر تم نے کی تو مظلوم تو اللہ ہی کو پکارے گا اور تو کچھ نہیں کرے گا اس لیے کہ اب گورنر جو ہے وہی اگر ظلم کر رہا ہے تو وہ شکایت کس کے پاس جائے تو یاد رکھو کہ مظلوم کی دعا جو ہے وہ براہ راست اللہ تک پہنچتی ہے اور کوئی بیچ میں پردہ نہیں ہوتا تو یہاں ایک تو وہی بات ہے کہ جس کو میں نے جو شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ اسلام جس کو کہتے ہیں وہ یہی نہیں بنیادی چیزوں کا نام ہے جب کوئی شخص ان باتوں کو مان لے کہ شہادت اللہ اَََََََََََََََََ اللّہ وانہ محمد رسول اللہ اس کی شہادت ديت کر اور نماز کو فرض مان لے اور اسی طرح سے زکوٰۃ کو فرض مان لے اور روزہ اور حج جو بھی ہیں ان سب کی فرضیت کا قائل ہو تو پھر وہ مسلمان ہے اور اس کے ساتھ مسلمانوں والا برتاؤ ہوگا یہ تو ایک مسئلہ ہے جو صاف طور پر اس سے نکل رہا ہے مگر ایک اور بات بھی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ایک بحث کی پیدا ہوتی ہے ف کہا کے درمیان کہ آیا غیر مسلم جو ہے وہ احکام شرعیہ کا مکلف ہے کہ نہیں ہے یعنی وہ شرع احکام جیسے نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے حج ہے آ, اس طرح کی چیزیں غیر مسلم جو ہے وہ آیا اس کا مکلف ہے پابند ہے یا پابند نہیں تو بعض کو تو کہتے ہیں کہ نہیں وہ مکلف نہیں اس لیے کہ وہ مسلمان ہی نہیں مسلمان ہوگا تو مکلف ہوگا جب مسلمان ہی نہیں تو مکلف کہاں سے ہوگا دوسرے اور اسی بات کو کہتے ہیں کہ یہاں آپ نے چونکہ یہ فرمایا کہ پہلے ان کو دعوت دو لا الا اللہ محمد رسول اللہ اس کو مان لیں پھر ان کو دعوت دو تم نماز کی وغیرہ تو معلوم ہوا کہ یہ آپ کا فرمانے کا حاصل یہ ہے کہ اگر مسلمان نہیں تو اس کو دعوت بھی نہیں دی جائے گی نماز کی اور روزے کی اور اس لیے کہ وہ مکلف نہیں ہے یہ تو ہے جو عام فقہ جو بات کہہ رہے ہیں لیکن بعض دوسرے فقہ کہتے ہیں کہ نہیں مکلف ہے ہاں دعوت کی ترتیب یہی رہے گی کہ اس کو پہلے ایمانیات کی دعوت دی جائے گی جب وہ مان لیں تو پھر نماز اور روزے کی دعوت دی جائے گی اس کو بتایا جائے گا لیکن مکلف ہے اسی واسطے قیامت میں ایک کافر کو جو سزا ملے گی کفر کی بھی سزا ملے گی اور ساتھ میں اس نے اسلامی احکام جو ادا جو نہیں ہوئے جیسے نماز نہیں ہوئی روزہ نہیں ہوا اس کا بھی اس کو عذاب مزید ملے گا تو مکلف ہے تبھی تو مزید عذاب دیا جائے گا مکلف تو ہر انسان ہوتا ہے تمام احکام کا ترتیب البتہ یہ ہے کہ پہلے ایمان کی دعوت دی جائے اور اس میں, اس میں یہ بات ہے موجود کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جب وہ پہلے دعوت دو اللہ محمد رسول اللہ کی وہ مان لیں تو پھر ان کو تعلیم دو نماز کی اس کو مان لیں تو پھر تعلیم دو صدقہ کی ترتیب ہے اس کو یہ معنی نہیں کہ جو شخص نماز نہ پڑتا ہو وہ مکلف نہیں ہوگا صدقہ سے. صدقہ دینے کا تو ترتیب ہے صرف یہ ورنہ مکلف ہو جائے گا یہ دوسرے فقار کا کہنا ہے نمبر ایک مسئلہ تو یہ ہوا نمبر دو جو ہے وہ یہ ہے کہ تو خزمیاں علاف کرائیں ترجمہ جس کا میں نے کیا کہ وہ صدقہ مالداروں سے لے کر ان کے فقیروں میں تقسیم کیا جائے اس سے زکوٰۃ کا کانسیپٹ اور مقصد جو ہے وہ اس سے معلوم ہوا کہ مقصد جو ہے وہ ہے غریبوں کی مدد کرنا یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں بہت ہی آپ کے متوجہ کرنے کے لیے کہ لوگ جو یہ اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ دین کے کاموں میں زکوٰۃ کو خرچ کر دیجیے یہ دین کے کاموں میں خرچ کرنا اس کانسیپٹ سے مطابق کیسے ہو سکتا ہے یہ حدیث جو ہے بہت اصولی حدیث ہے اس حدیث کو معاذ ابن جبل کے رضی اللہ عنہ اس حدیث کو تمام محدثین تمام کتابیں اس کو لے رہی ہیں اور اس حدیث کو بڑی اصولی حدیث سمجھا جاتا ہے بہت سے احکام کے اندر تو اس میں جب آپ نے ایک بات فرمائی تو خزم میں ناقدی ہے اب متعلطی فقر آئیں یہ اصول ہے فقیروں کو محروم کر کے کسی بھی دینی کاموں میں خرچ کرنا ظاہر ہے اس کا مقصد یہ کہ اس سے مقصد زکاط پورا نہیں ہوا نمبر ایک نمبر دو جو ہے وہ یہ کہ اگر دینی کاموں میں خرچ کریں مسجد مان لیجئے کہ مسجد کے اندر آپ نے لگا دیے زکاط کا پیسہ یہ غریبوں کے واسطے ہے یہ سبھی کے واسطے ہے اس میں تو مالدار بھی آئیں گے غریب بھی آئیں گے فقیر بھی آئیں گے ہر طرح کے آدمی آئیں گے تو یہ زکاعت کا مقصد تو امیروں سے لے کر غریبوں پر استعمال کرنا تھا اور اس مد میں اس کو خرچ کرنا کہ جس کو ہر ایک استعمال کر رہا ہو وہ اس کانسیپٹ کے خلاف کیوں نہیں ہوگا نمبر دو ہوا نمبر تین جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم ہے انما نم للفقراء تو لام جو ہے وہ عربی زبان میں اپنی اصل سے ملکیت بتانے کے واسطے آتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ورل ہی ملک اس سماواتی تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین کی جو بادشاہت ہے وہ اللہ میاں کو کہ استعمال کے واسطے ہے یہ نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ کہ اللہ مالک ہیں اس ساری بادشاہت کے ساری سلطنت کے تو لام ملکیت بتانے کے لیے آتا ہے ان نمبر صدقات الفقرا جب کہا گیا تو اس کے معنی یہ کہ فقیروں کو غریبوں کو مسکینوں کو مستحقین کو مالک بنایا جائے گا اگر کسی شخص نہیں ہوگا کہ صاحب یہ جو ہے یہ لیجئے یہ, یہ آپ کے کو میں دے رہا ہوں اور آپ جو جا رہے ہیں نیو یارک آپ اس کو استعمال کر لیجئے اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب آپ واپس تشریف لے گے تو جی واپس کیا یہ زکت ادا ہو جائے گی اس طرح سے زکاط ادا نہیں ہوگی سوائے کی نیت بھی ہزار مرتبہ کر لیں تب بھی زکوات ادا نہیں ہوگی اس لیے کہ مالک نہیں بنا ہے مالک بنانا پڑتا ہے تو جب مالک بنانا پڑتا ہے اس پر سب فکا متفق ہے. آریتن دینا جو ہے استعمال کے لیے اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب یہ بات ہے تو سوال یہ کہ دیواروں کے اندر مالک بننے کی صلاحیت ہے کہاں سویا چھت کے اندر مالک بننے کی صلاحیت ہے کہاں یہ تو مالک بننے کی صلاحیت ہے ہی انسان کے اندر اس واسطے انسانوں ہوں ہی کو مستحق جب وہ سمجھ کر کے اور وہ واقعی مستحق تب ان پر خرچ ہو اور مالک بنا کر ان کو دیا جائے تبھی وہ زکوٰۃ ادا ہوگی یہ اس حدیث سے یہ ساری باتیں سامنے آئیں <تصفيق> وحدثنا قطيبة بن سعيد قال أخبرنا ليسو بن سعد عن قيل عن الزهري قال أخبرني يبعد الله بن عبد الله بن عدبات بن مسعود عن نبي هريرة قال لما لما توفي لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو الا ان رايت الله قد سرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق ابو هريره رضي الله عنه روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ابو بکر کو خلافت دے دی گئی رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد اور عربوں میں سے جن کو کفر کرنا تھا انہوں نے کفر کیا اس لیے کہ مرتد ہو گئے تھے بے دین ہو گئے تھے اور بے دینی کے جو صورتیں تھیں یا اس کے اسباب تھے وہ مختلف مثلا دول فرق تو وہ تھے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا کیا ہوا تھا ایک مستعلم اور دوسرے اسود انسی کو نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا تو اس لیے جو لوگ اس کے پیروکار ہو گئے وہ بھی مرتد قرار پائے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو پہلے مسلمان کہتے تھے لیکن آ کے جڑ گیا ان کے ساتھ تو ان کو مرتد قرار دیا گیا نمبر ایک تو یہ ہوئے نمبر دو وہ ہوئے کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے جاہلانہ حرکت تھی کہ وہ ہمیشہ رہیں گے ان پر ایمان مان لیا ہے اور جب آپ کی وفات ہوئے کہنے لگے یہ کیا ہوا تو وہ پھر اپنے دین میں واپس چلے گئے یہ بھی ایک مرتد ہونے کی صورت تھی تیسری شکل یہ تھی کہ جو کچھ لوگ مسلمان جو نماز بھی پڑھتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے زکوات دیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے نمائندے کو لیکن انہوں نے زکوٰۃ کے بارے میں کہہ دیا کہ اب یہ زکات نہیں دی جائے گی اس لیے کہ زکات فیصلے کا حق رسول اللہ کو تھا رسول اللہ نے اب زکات وقات کچھ نہیں تو ان کو بھی مرتد قرار دیا گیا یہ ہے قفر من کفرامن من العرب کہ جنہوں نے عرب میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا تو وہ جب کافر ہوئے تو ابو بکر ربی اللہ عنہ نے بحثیت خلیفہ کے فیصلہ کیا کہ ان سے جہاد ہوگا خیر اوروں سے جہاد کرنے میں تو کسی کو بھی کوئی تعمل نہیں تھا مرتد ہیں بے دین ہیں اور جب وہ اس دین پر قائم نہیں ہیں لہذا ان سے قتال اور جہاد درست ہے مگر یہ لوگ جو ہیں جو زکوٰ سے منع کر رہے ہیں زکوٰۃ دینے سے ان سے قطال کرنا یہ ابو بکر کا فیصلہ تھا تو یہ ذرا لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ جری بھی تھے اور بہار کا ایک مرتبہ تھا حضرت عمر کے بارے میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابو بکر سے کہا آپ لوگوں سے کیسے قطال کر سکتے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا اس بات کا کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں تو اس وقت تک میں قتال کروں گا پھر جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو وہ اس کی جان اور اس کی مال محفوظ ہو گئی اب میری طرف سے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اِلَّا بھی حق ہی سوائے جو حق ہے جان اور مال کا وہ ادا کرنا اس کو ضروری ہوگا وہ حساب ہو اللہ تعالی اور جہاں تک دل کا معاملہ ہے اس کا حساب میں نہیں لے سکتا اس کا حساب اللہ ہی لینے والے ہیں تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ دل سے کہا کہ نہیں کہا ایک منہ سے ایک شخص کہہ رہا ہے ختم میں اس کی جان اور مال محفوظ ہے تو یہ حضرت عمر نے کہا اس واسطے جب وہ لوگ لا اللہ کے ممکن نہیں ہے تو آپ کیسے قتال کر سکتے ہیں یہ حضرت عمر کا اشکال تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ بخدا میں ضرور ان سے قتال ایسے لوگوں سے قتال کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان میں فرق کر رہے ہیں یعنی نماز تو پڑھنے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن زکات دینے کو کہتے ہیں ٹھیک نہیں میں ضرور قتال کروں گا اس واسطے کے زکوۃ مال کا حق ہے اور انہوں نے کہا کہ بخدا اگر انہوں نے ایک رسی کا ٹکڑا بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیا کرتے تھے اگر انہوں نے وہ بھی روکنے کی کوشش کی میں ان سے قتال کروں گا تو عمر ابین خطاب کہتے ہیں کہ بخدا میں نے جو آگے چل کر کے جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ جو کھلی کہ اللہ نے ابو بکر کا سینہ قتال کے لیے کھول دیا تھا اور میں نے پہچان لیا اس بات کو سمجھ لیا کہ حق وہی ہے جو ابو بکر کہہ رہے تھے بات کیا ہے جس پر نظر حضرت عمر کی نہیں گئی حالانکہ خود قول نقل کر رہے ہیں خود حدیث نقل کر رہے ہیں لیکن اس کے اس جز پر نظر نہیں گئی تو یہی فرق ہوتا ہے آدمی آدمی کا کہ حافظ تو ہو گئے الفاظ کے لیکن یہ کہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی کی نظر ان کی بات کے مطلب تک جائے الفاظ کے معنی تک جائے جو حدیث وہ نقل کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس میں جو ایک لفظ ہے کہ ان, کا اس کی, ان کی جان اور ان کی مال محفوظ ہو جائے گی حق کی ہی سوائے اس کے حق کے جو, جو مال اور جان کا حق ہے وہ ان پر واجب ہوگا تو اسی پر نظر گئی ابو بکر کی کہ جب انہوں نے مال کے معاملے میں اپنے دین کو الگ کر لیا ہے تو یوں سوڑے گا خالی جان آدھا دین رہے گا آدھا دین کا ماننے والا ایسا ہی ہے جیسے پورا دین کا نہ ماننے والا ہو. اس بات سمجھ رہا ہے آدھے دین کا نہ ماننے والا یوں سمجھا جائے گا کہ پورا دین کا نہ ماننے والا ہے دین تو مانو تو پورا مانو گے تو اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے زکات کی فرضیت سے انکار کر دیا تھا تو یہ تو دین ماننا نہیں ایک ہے زکات نہ دینا ایک ہے زکات کی فرضیت کا انکار کرنا ایک ہے نماز نہ پڑھنا ایک ہے نماز کی فرضیت کا انکار کرنا تو میں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ان لوگوں نے زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کیا تھا اس کے معنی یہ تین سے نکل گئے تو یہ تھی وہ بات کہ جس پر ابو بکر کی نظر گئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ضرور قتال کروں گا عرت عمر نے بعد میں اس کا اقرار کیا کہ میرے سمجھ میں اس وقت نہیں آ رہی تھی بات لیکن بات کھلی کہ عرت عمر صحیح تھے اور حق پر تھے اور اللہ نے ان کا سینہ اس جنگ کے لیے صحیح طور پر کھولا ہوا تھا تو اس سے ایک یہ مسئلہ بھی سامنے آیا کہ پورا دین ماننا ضروری ہے اس کے کچھ اہم اجزاء کو جو دین بنیادی ہیں ان میں سے کسی چیز کا انکار کو کہ یہ دین نہیں ہے وہ آدمی کو کافر بنا دیتا تو حدیث چل رہی تھی وہ تھی کہ سعید نبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب خلیفہ ہوئے اور یاد ہوگا کہ یہ اصل جو بات چل رہی ہے اور یہ ساری حدیثیں جس بات کے ثبوت کے لیے آ رہی ہیں اگرچہ اس میں اور بھی مضامین ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان محدثین کے یہاں ایمان میں اعمال داخل ہیں کہ ایمان کی جو تعریف ہے ان کے ہاں وہ زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق اور ساتھ میں ہاتھ اور پاؤں سے عمل یہ ان محدثین میں امام بخاری اور امام مسلم کا چونکہ نظریہ ہے اس واسطے یہ اس طرح کی حدیثیں آ رہی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو قتال کا فیصلہ کیا زکوٰۃ نہ دینے والوں سے تو اس کے معنی یہی ہوئے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ جز ہے پارٹ ہے حصہ ہے ایمان کا اس لیے جی وہ حدیث لائف ہے ایک اور حدیث بھی آگے آ رہی ہے اور وہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے اور اس میں یہ ہے کہ قال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرتو ان اقاتل الناس تو حت ان اللہ الہ اللہ و انا محمد رسول اللہ و السلام تزا فعید فالو آسم منی دماغ صاحب کہ نبی کریم وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا اس بات کا کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں پھر جب وہ ایسا کر لیں تو ان کے جانیں اور ان کے مال مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے اور حساب اللہ کے لینے والے ہیں دل کے حال کو میں نہیں جانتا معلوم ہوا کہ یہاں زکوٰۃ نماز یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر وہ کر رہے ہیں تو تب تو ان سے جہاد نہیں ہوگا قتال نہیں ہوگا لیکن اگر وہ شارت اللہ علیہ اللہ اور محمد رسول اللہ اور سریق نماز اور روزہ زکوۃ نہیں ادا کرتے جس کو فریق میں قتال کروں گا تو یہ ایمان کا حصہ یہ ہے اصل میں یہ روایت ان کی دلیل ہیں اور میں بتا چکا ہوں کہ فقہا اور خاص طور پر حنفیہ وہ اس کے قائل نہیں ہیں وہ ایمان جو ہیں وہ زبان سے اقرار کرنے اور دل سے ماننے کو ایمان کہتے ہیں لیکن یہ اعمال جو ہیں وہ ایمان کا حصہ نہیں ان کو اسلام کہتے ہیں اب ان کے ان کا جواب یہ ہے کہ یہاں حدیثیں خود دیکھ رہے ہیں کہ دو طرح کی آ رہی ہیں مثلا ابو حرائر رضی اللہ عنہ کی روایت اس میں ہے کہ اخبره ان اخبرہ رسول اللہ صلی اللہ کالا مالہ بحتی ہی وحصا کیا اب رد اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا اللہ کہیں تو جس نے لا اللہ کہہ دیا کہ اس نے اپنی جان کو اور اپنی مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا سوائے کہ اس کے, کے جو وہ حق ہے مال کا وہ حق ادا کرے اور حساب اللہ کسی میں تو یہاں تو کہیں زکوۃ اور نماز کا کری ہی نہیں اصل بات جو ہے وہ یہ کہ پہلے یوں سمجھنا چاہیے کہ اصل میں ایمان جو ہے وہ ایک دعوی ہے دعویٰ یہ ہے کہ صاحب میں ایک مومن ہوں اس کے لیے ثبوت کیا ہے ثبوت ہے اور نماز روزہ زکوات حج تو یہ اصل میں ثبوت ہے یہ سب چیز مل کر کے دعویٰ اس کا مطلب یہ ہے قابل قبول ہو گیا نہیں ہے کہ دعوی ہی نہیں اس طرح اس کے بغیر تو میں مومن مثال کے طور پر آپ کورٹ میں جائیں اور آپ کہیں کہ صاحب فلانی پراپرٹی میری ہے دوسرے آدمی نے قبضہ کر رکھی دعوت ہے یہ ہاں ایکسپٹیبل اور قابل قبول کب ہوگا جب آپ اس کے لیے ثبوت اور پروف دے دیں گے سمجھ میں تو یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ کا دعویٰ ہی نہیں اس طرح ہے ہاں دعویٰ کب قابل قبول ہوگا جواب یہ صورت یہاں ایمان ہے لا الہ الا اللہ رسول اللہ ماننے والے کے پاس کہیں گے یہ مومن ہے لیکن اس کے واسطے پروف اور ثبوت جو ہے وہ ہے امان تو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ جو نماز کے بارے میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من سلاد متان میدن فقط کا فر جس میں جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر رکی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے بعد ثبوت نہیں ہے اپنے ایمان کے واسطے اسی واسطے اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اسفلا تو احماد الدین من اقام ہا اقام الدین و من حدم فقت حدم الدین جو ہے وہ پلر ہے دین کا جس نے اس پلر کو اور کالم کو قائم کیا ستون کو تو دین بھی قائم رہا جس نے اس کو گرا دیا دین بھی گر گیا تو معلوم ہوا کہ یہ اصل میں دعوے کے ثبوت کے واسطے ہیں اصل دعوے کا جز نہیں ہوا کرتا ثبوت یہ ہے وہ بات آپ فرق سمجھ رہے ہیں نا دعوے کا جز نہیں ہوا کرتا ثبوت ثبوت جو ہے پروف وہ نہیں ہے پارٹ نہیں ہے دعوے کا دعویٰ بالکل الگ چیز ہے اس کو ثابت کرنے کے واسطے پروف کی ضرورت ہوتی ہے یہی ہے انافیہ کا کہنا کہ ایمان کا جز نہیں ہے نماز ایمان کا جز نہیں ہے زکات ایمان کا جز نہیں ہے یہ روزہ اور حج لیکن اس کو ثابت کرنے کے واسطے ان چیزوں کی ضرورت ہے ورنہ دعوی قابل قبول نہیں ہوگا تو یہ ہے ان بحث ان انفقہ کے اور محدثین کے درمیان بارل دلائل دونوں کے پاس ایک لحاظ سے ہیں یہاں سے ایک دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے ایمانی سے متعلق وحدسنی ہر ملا ہر ملا تبن جیبی کال عبد عبداللہ ابن کال اخبر ثانب شہاب قال اخبر عنی سعید ابنس قال لما حضرت ابا طالب الوفاتو جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوج ابا جہل و ابد اللہ ابن ابي امیہ ابن المغیر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا لك اللہ عند اللہ فقال ابو جہل و ابد اللہ ابی امیہ یا ابا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضوها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأباء يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك فانزل الله تبارك وتعالى ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا لمشركين ولو كانوا لقربا ماتب ویم ونض اللہ تعالیٰ ابی طالب فقار علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انك لا من ولكن اللہ من سعید ابن المسیب اپنے والد مصعب سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چیچا ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اپنے چچا کے پاس تو وہاں بیٹھے دیکھا کس کو ابو جہل کو اور عبداللہ ابن ابی امیہ ابن مغیرہ کو یہ تو بات بتانے کی ضرورت نہیں کہ ابو طالب جو ہیں آپ کے چچا انہوں نے آپ کی بڑی مدد کی ہے بلکہ یوں کہ یہ کہ ان کے آپ کے دادا عبد کے انتقال کے بعد سے ایک طرح کی دھارس آپ کے لیے بظاہر اسباب مکہ مکرمہ میں جو رہے ہیں تو ابو طالب رہے ہیں اور آپ نبوت مل گئی اور نبوت کو بھی اعلان نبوت کو بھی تقریباً بارہ سال سے زیادہ ہو گئے کیونکہ ابو طالب کی وفات ہجرت سے سات آٹھ چھ سات مہینے پہلے یا آٹھ نو مہینے پہلے ہوئی ہے خدیجہ کی وفا سے تین مہینے پہلے تو تو مطلب یہ کہ ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے ابو جہل اور عبداللہ ابن ابو امیہ یہ بڑے دشمن تھے اسلام کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سرداران قریش میں تھے تو یہ وہاں موجود ہیں ابو طالب کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر کے اور اپنے چچا جن کی موت کا وقت ہے ان سے کہا کہ چچا جان آپ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ کہہ لیجئے تاکہ میں اللہ کے پاس جا کر کے اس کلمے کی بنیاد پر میں اس کلمے کی میں شہادت دے سکوں تو ابھی وقت ہے آپ یہ کلمہ پڑھ لیں تو ابو جہل نے جو سنا اور عبداللہ اللہ ابو میاں نے اس نے کہا ابو طالب کیا تم یہ چاہو گے کہ عبد المطلب یعنی تم اپنے والد کے دین سے اور ان کے طریقے سے ہٹ جاؤ انہوں نے ان کو روکا ابو طالب کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ان کے سامنے یہ بات پیش کرتے رہے اور لوٹا لوٹا کر کے وہی بات کہتے رہے یہاں تک کہ ابو طالب کے منہ سے آخری لفظ جو نکلا وہ عبد المطلب ہی کے دین پر رہنے کا نکلا اس کے بعد انتقال ہو گیا ان کا اور انہوں نے انکار کر دیا لا الہ الا اللہ کہنے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخدا میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک میں اس سے روک نہ دیا جاؤں کہ اگر مجھے روک دیا جائے کہ میں آپ کے لیے دعا مغفرت نہ کروں بات الگ ہے لیکن میں آپ کے لیے پھر بھی دعا مغفرت کرتا رہوں گا کیونکہ چچا بھی تھے اور آپ انہوں نے بڑا بڑی مدد بھی کی ہے آپ کی تو اللہ سبحانہ وہ تعالی یہ آیت اتاری ماں کان لنبی و نبی آمنس تخرال المشرقین ولو قانو علی قربہ نبی کے واسطے اور ایمان والوں کے واسطے یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرقین کے لیے دعائے مففرت کریں اگرچہ وہ ان کے رشتے دار ہی کیوں نہ ہو ولقان علی قربہ ماد ماں تبئی نہ رہوں ان نہ <الْجَحِيم> بعد اس کے کہ یہ بات کھل گئی کھل جائے کہ وہ جہنم والے ہیں کیسے کھل جائے کہ ان کا ان کی موت کفر پر ہو رہی ہے اس سے کھل جائے گی بات اور اللہ سبحانہ و نے خاص طور پر ابو طالب ہی کے حق میں یہ بات بھی اتاری رسول اللہ وسلم سے اللہ تعالی نے فرمایا ان نقلا ودیم آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں جس کو آپ ہدایت دینا پسند کریں یعنی ہوگا اللہ جس کو چاہیں ہدایت دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو ہدایت کا مالک نہیں بنا کے بھیجا گیا اور نہ تو پھر اللہ میں رسول میں کوئی فرق نہیں رہے گا رسول صرف پیغام پہنچانے کے واسطے تو وہ کام کرتے رہے ہدایت کس کو ملنی ہے کس کو نہیں ملنی اس کی حکمتیں اور مسلحتیں جو ہیں اس کو اللہ جانتے ہیں اس کو کوئی نہیں جانتا لہذا ہدایت وہی دیتا ہے اور ہدایت سے محروم بھی وہی رکھتا ہے تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اسلام اور ایمان اور توبہ یہ اس وقت تک انسان کا معتبر ہے جب تک کہ اس کی عقل اور ہوش ٹھکانے ہو سمجھا دنیا میں اور جہاں غرغرہ جس کو کہتے ہیں سکرات یعنی موت سے کہ جان نکلنے سے پہلے وہ حالت کہ اس وقت انسان کی عقل اور قوت فیصلہ جو ہے وہ بھی کام نہ کر رہی ہو اس وقت اگر کلمہ بھی پڑھ لے تو کوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ابو طالب کو نبی کریم صلی اللہ وسلم جو کوشش کر رہے تھے وہ اس وقت تک کوشش کر رہے تھے جب تک وہ بات سن رہے تھے سمجھ رہے تھے اگرچہ ان کا وہ آخر وقت تھا تو اس لیکن جب ایک تو یہ مسئلہ ہوا کہ اس سے پہلے پہلے تک کوشش کی جا سکتی ہے اور کسی کا قلم میں پڑھنا معتبر ہو سکتا ہے توبہ کرنی معتبر ہو سکتی اس کے بعد نہیں نمبر ایک نمبر دو جو ہے وہ یہ ہے کہ چاہے کوئی کتنا بھی اچھے کام کرنے والا ہو لیکن ایمان اور اسلام نہ ہو تو اس کام کی کوئی قیمت نہیں ابو طالب سے زیادہ بہ کر اچھے کام کرنے والا قیامت اب ہونے والا نہیں یعنی اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کفر کی حالت میں جتنے کام اچھے ر... ابو طالب نے کیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے کیا نبی کی مدد کرنے سے بڑھتا کوئی اور کام ہو سکتا ہے دنیا میں لیکن اور وہ بھی ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں بلکہ میں نے کہا کہ بچپن سے لے کر کے اور تقریباً اس وقت تک جب تک کہ آپ کی عمر شریف انچاس سال تک ہوئی ہے فورٹی نائن یا پچاس سال تک تو آ آ آ آ یوں کہ یہ آپ کی عمر آٹھ, آٹھ سال کی تھی ابو طالب کا انتقال ہوا تو آپ اس میں سے آٹھ نکال دیے تقریباً بیالیس سال تک ابو طالب جو ہیں وہ برابر ساتھ دیتے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر اور کیا نیکی ہوگی لیکن یہ ہے کہ کل نہیں پڑھا ہے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی نہیں ہو سکتی یہ ہے ایمان کی قیمت حالانکہ رسول بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ کسی طرح جنت کے مستحق ہو جائیں رسول آخری وقت تک کر رہے ہیں کہ مسلمان ہو جائیں مگر اللہ غنی ہے اللہ نے یہی بات بتائی ہے کہ ایمان کی قیمت کیا ہے اس بات کو سمجھ لیجیے اعمال بیکار ہیں جب تک کہ ایمان نہ ہو اس بات کو ثابت کیا گیا اسی لیے آگے بھی حدیث آ رہی ہے یہی اس مضمون کی کہ ابو حر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ تو سعید بن الم کی ہے انبی حریر اقارقار رسول اللہ صلاحی کلّہ اس حد اللہ کا بحائی امل قیامہ ابو کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے یہ کہا کہ آپ اللہ کہہ دیجئے میں اس کی قیامت کے دن سے شہادت دے دوں گا کہ انہوں نے کہا ہے اور ظاہر ہے کہ نبی جب سفارشی اور شاہد بنیں گے تو پھر ان کے نجات میں کیا چکا لیکن ابو طالب نے کہا کہ اگر قریش کی یہ بات مجھے ہر نہ دلاتی مجھے غیرت آتی قریش سے کہیں کہ غیرت کہ وہ یوں کہیں گے کہ جناب موت کی گھبراہٹ جو ہے وہ برداشت نہیں ہوئی ابو طالب سے کھٹ سے کلمہ پڑ بیٹھے میں آخر وقت میں تو مجھے جو ہے وہ غیرت دلائیں گے قریش کے لوگ ہمیشہ ہمیشہ میرا نام لیں گے تو کہیں گے بڑا بزدل تھا ابو طالب کہ مرنے کے وقت سے پریشانی ہوئی تو کلمہ پڑھ بیٹھا اس واسطے میں نہیں پڑھتا کلمہ دیکھا آپ نے کتنی نیکیوں کے باوجود اتنی موٹی بات جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ تو ہے وہ ہدایت جس کو کہتے ہیں لا کر تو بھیا آئینک اور میں وہ ضرور اقرار کر لیتا اگر ایسا نہ ہوتا جس سے اس بات کا جس سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھیں ٹھنڈے ہی ہو جاتی میں وہ ضرور اس بات کا اقرار کر لیتا فالله تعالى نے نازل فرمایا کہ انك لا تهدي من اهبتا ولكن الله يهدي من يشاء حدثنا ابو بکر بن ابي سبب زهير بن حرب قال الاهمان اسماعيل بن ابراهيم قال ابو بکر حدثنا ابن علي ان خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه حمران عثمان سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی موت اس حالت میں ہو کہ وہ جانتا ہو کہ لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یا علم سے برأ وہی اقرار ہے اور تصدیق تو جنت میں داخل ہو جائے تو یہاں دیکھیے یہ کتنی بڑی دلیل ہے ان فکا کے واسطے Okay. حنفیہ کا یہی کہنا ہے کہ اگر تم امال کو ایمان کا جز مانتے ہو تو کسی شخص نے کلمہ اور اس سے بند مر گیا کسی بھی وجہ سے ہارٹ فیل ہو گیا اس کو تو نماز پڑھنے کی بھی نوبت نہیں آئی نہ روزہ رکھنے کی وہ تو کلمہ پڑاؤ گھر سے مر گیا ہو تو کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا حدیث کہہ رہی ہے کہ جس کی موت اس حالت میں آئی کہ وہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو معلوم ہوا یہ کل یہ جو آئے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اسی کا نام بس ایمان ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ اسلام کہلائے گا ایمان نہیں حدثنا ابو بکر ابن النظر ابن اب نظر قال حد ابو نظر حاسم ابن القاسم قال, قال حدثنا أبعد الله الأجدعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرس عن نبي صالح عن نبي هريرة قال قلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال فنفدت أزواد القوم قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم قال فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها قال ففعل قال فجاء ذو البري ابو بے تمری کالا کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے یہ سفر کون سا تھا یہاں نے اس حیدرآباد میں نہیں لیکن علماء نے نکال لیا کہ وہ یہ اصل میں غزوہ تبوک کا سفر تھا بڑی تنگی کا سفر ہے لوگوں کے تو سے ختم ہو گئے تو جانتے ہیں نہیں بھائی کھانا پینے کا سامان وہ ختم ہو گیا تو یہاں تک کہ لوگوں نے اب یہ ارادہ کیا کہ بھئی اپنے جو سواری کے اونٹ ہیں انہیں کو کاٹ لیں کیونکہ اب کچھ کھانا تو ہے مگر مسئلہ یہ تھا کہ اگر سواری کے اونٹوں کاٹنا شروع کریں تو جائیں گے کیسے اس طرح کے تبوک تو بہت دور ہے مدینہ منورہ سے گرمی کا موسم ہے پہلے ہی ایک ایک سواری جو ہے وہ تین تین آدمیوں کے حصے میں آ رہی تھی تو اس واسطے بڑا مسئلہ تھا کہ اب یہ اگر اونٹ کو کم کیا جائے تو چلنے والوں کے لیے پریشانی ہوگی لیکن بہرحال پیٹ بھرنا ہے تو حضرت عمر راضی ابو ریزا کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ارس کیا یا رسول اللہ اگر ایسا ہو کہ جو لوگوں کے پاس ان کے کھانے پینے کا سامان کا جو بھی کچھ باقی رہ گیا ہے آپ اس سب کو جمع کر لیں اور پھر آپ ان میں برکت کے لیے اللہ سے دعا مانگیں اگر ایسا ہو جائے تو اچھا ہے مطلب یہ اونٹ کٹنے سے بچ جائیں گے سنانچہ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے ہی کیا تو پھر جب آپ نے حکم دیا کہ لاؤ بھائی جو, جو, جو جس کے پاس موجود ہے تو جس کے پاس گہوں یا اس کے سبتو یا اس کی روٹی کوئی چیز تھی بولیا جن کے پاس کھجوریں تھے وہ کھجور لیا لیکن اس میں مجاہد جو اس کے راویوں میں آتے ہیں اس کے راویوں میں مجاہد کہتے ہیں دوسری روایت بیان کرتے ہوئے کہ جس کے پاس کھجور کی گٹھنیاں تھیں وہ کھجور کی گٹھنیاں لیا تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا ابرا سے کہ وہ کھجور کی گٹھنوں کا لوگ کیا کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اس کو چوستے رہتے تھے اور اسی پہ پانی پی لیا کرتے تھے کچھ طبیعت کو بہرانے کے واسطے جب کچھ نہیں ہے تو کھجور کی کٹیاں چوس لے تو بہرحال یہ سب جمع ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اکٹھا کر کے اور اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی یہاں تک کے لوگوں نے اپنے توشے دان جو بھی پھیلے تھے جس میں کھانے پینے کا سامان تھا وہ سب بھر لیا لوگوں نے اتنا سب اس میں ہو گیا اللہ تعالیٰ نے برکت دی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارحد اللہ الہ اللہ و انمی رسول اللہ میں اس بات کی شادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں رسول اللہ یہ اس وقت اصل میں تو اس لیے فرمایا تھا آپ نے کہ یہ جو معاوضہ دیکھا آنکھوں سے کہ یہاں لوگوں کے پاس اتنا نہیں تھا کہ ایک آدمی بھی کھا لے اور یہ ہو گیا لوگوں نے اپنے تھیلے بھر لیے تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ خزانوں کا مالک ہو گیا اس واسطے اس موقع پر ہی آپ نے فوراً یہ کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں بس رسول اللہ اسے دھوکے میں مت پر جانا کہ میں خدا بن گیا یہ اس لیے وہ جنت میں جائے گا تو یہ آپ نے معلوم ہوں کہ ایمان یہی ہے لا الا اللہ محمد رسول اللہ اور اسی سلسل میں جنت واجب ہوتی ہاں امان اگر ساتھ نہیں ہے تو اللہ نے کو قدرت ہے وہ معاف کر دیں اور یہ بھی اختیار ہوگا کہ کچھ دن کے واسطے اس کو جہنم میں لے جا کے ڈالیں کتنے عرصے کے لیے کتنے ہزار برس کے واسطے وہ نہیں معلوم لیکن آخر کار جانا پھر جنت میں ہوگا اس لیے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہوگا قال أبو قريب حدثنا أبو معاوية عن العامش ونبي صالح ونبي حريرة أو عن أبي سعيد شك الامش قال لما كان يوم غزوة تيتبوك أصاب الناس مجاعتا مجاعتون قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نغابحنا فأكلنا ودهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعو الله لهم عليها بالبركة لعل الله يجعل في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم قال فجعل الرجل يجيء بكف زرط قال وجعل يجيء الآخر بكف تمر قال ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتماع على النطع من ذلك شيء يسير قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا من الأسكر فيعان إلا ملأوه قال فأكلوه حتى شبعوا وفصلت فضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهدوا لا إله الله واني رسول الله لا يلقى الله ابو صالح سے اور ابو حریرا یا ابو سعید سے آمش کو اس میں شک ہوا ہے کہ ان کے استاد ابو صالح نے ابو حریرا سے حدیث بیان کی ہے یا ابو سعید خدری سے تو حدیث یہ ہے کہ جب غزب والے غزوہ تبوک کے موقع پر غزوہ تبوک اس کو, اس کو سخت گرمی کا موسم تھا اور تبوک اور مدینہ کا فاصلہ بھی اچھا خاصا ہے کئی سو میل ہو جاتا ہے اور دوسرے یہ کہ اس وقت لوگوں کے ہاتھوں میں کچھ پیسے ویسے بھی نہیں تھے کیونکہ فصل پکنے کا وقت تھا تو کسان لوگوں کے پاس اس وقت ہوتا بھی نہیں کچھ سرمایہ اس واسطے بڑی تنگی والا غذبہ یہ کہا گیا ہے اور ایک ایک سواری تین تین آدمیوں کا حصے میں تھی اس طرح کی صورت تھی اب یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو بھوک نے آ کے پکڑا کیونکہ اب سامان ختم ہو گیا توشہ جو تھا ساتھ میں وہ ختم ہو گیا تو لوگوں نے رکھ کے یار رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے سواری کی جو اونٹ ہیں ان کو ذبح کر دیں تاکہ ہم کھا سکیں اور اس میں اس کی چربی جو ہے اس سے ہم اس کا تیل وغیرہ بنا سکیں جیسے چربی کا چکنائی تیار کرتے ہیں کھانے ہی میں ملانے کے लिए فیٹ جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہم نکال لیں کیونکہ اب بھوک ہے اور کھانے کے لیے اب اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم اپنی سواری کے اونٹ قربان وہ زبا کریں تو رسول اللہ وسلم نے فرمایا کر لو تو راضی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور رس کے یا رسول اللہ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر سواریاں کم ہو جائیں گی تو سواروں کی کمی سے اور بھی نقصان ہوگا پریشانی ہوگی تو آپ ایسا کر لیں کہ لوگوں کے پاس جو کچھ کھانے کا سامان بچا ہوا ہے تو سے ان کے اس کو آپ منگوا لیں اور پھر اللہ سے ان کے لیے اس بچے ہوئے کھانے کی چیزوں پر دعا فرمائیں برکت کی شاید اللہ تعالیٰ آ, اس دعا کی برکت سے اس, اس میں اضافہ فرما دے رسول اللہ صلی وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ چنانچہ آپ نے ایک چادر منگوائی اور اس کو بسوایا پھر آپ نے جو ان کے توسے کا بچے ہوئے سامان تھے وہ منگوائے تو راضی کہتے ہیں کہ ایک یہ حالت ہو رہی تھی کہ ایک آدمی جو ہے وہ غلہ ہاتھ میں اس طرح دے پڑے غلہ جو ہے وہ اپنی مٹھی میں لے کے آ روٹی کے ٹکڑے جو ہیں تیسرا وہ لے کے آ رہے تھے جو بچ جاتے ہیں کھاتے کھاتے گر اس طرح وہ سب اس چادر کے اوپر سب جمع ہو کر ابھی تھوڑی سی مقدار اس کی تھی تو راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اب تم اس کو اپنے برتنوں میں بھرنا شروع کرو چنانچہ لوگوں نے اپنے برتنوں میں اس کو لیا یہاں تک کہ لشکر میں کوئی برتن ایسا نہ رہا جس کو لوگوں نے بھر نہ لیا ہو ہواضی کہتے ہیں کہ اس کے بعد لوگوں نے کھایا یہاں تک کہ سب کے پیٹ بھر گیا اور بلکہ بچا بھی رہ گیا تو یہ آپ کی برکت دعا کی برکت سے تھی تو ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت دیکھی ہے کہ آپ نے ایک طرف تو یہ دعا فرمائی اور اس کا یہ ہوا لیکن آپ نے اس پر فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں لائی القل بھی عبد غیر و شاکن اللہ سے ان دونوں باتوں کی شہادت کے ساتھ بغیر کسی شک کے جب کوئی بندہ اللہ سے ملے گا تو اللہ اس کو جنت سے نہیں روکے گا تو ان دونوں باتوں میں کوئی شک نہ ہو اس میں ایک اللہ کے وحدانیت میں اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت میں یہ اس موقع پر آپ نے اس لیے فرمایا کہ, کہ کوئی شخص اس خطمے میں مبتلا نہ ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خدا کی خدائی میں شریک ہو گئے سمجھا. یہ نہ سمجھا جائے اس لیے آپ نے اس موقع پر یہ بات فرمائی کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کے معجزات جو ہیں انہوں انہی کی وجہ سے تو یہ سب ہوا کہ لوگوں نے ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا کہ صاحب وہ چڑیوں میں فوق ماری تو وہ اڑنے لگیں اور مردے کو کا قوم تو وہ کھڑا ہو گیا یہ اور لا علاج مریضوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ تندرست ہو گیا لوگوں نے کہہ دیا یہ تو خدا ہے یہ خدا کا بیٹا ہے تو یہ وہاں اس طرح کا فتنہ اس امت میں نہ پیدا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق اسی لیے آپ نے حدیث میں ایک اور جگہ فرمایا لاۃ رونی کماصل نصار المصحب نریم تم مجھے اتنا مت بڑھانا جس طرح سے نصارا نے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت والسلام کو بڑھایا کہ ان کو بندگی کے مقام سے ہٹ اٹھا کر کے اور خدا کے مقام پر لے جا کر کھڑا کیا ایسا نہ ہو بہرحال یہ تو آپ کی فرمانے کا مقصد تھا لیکن اس حدیث کو یہاں لانے کا حاصل یہ ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ اللہ کے وحدانیت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ عقیدہ ہی سبب بنے گا اصلا انسان کو جنت میں جانے کا یہ عقیدہ نہ ہو اور اس میں کسی طرح کا شکر شبہ ہو تو پھر ہزار اچھائیوں انسان جنت میں نہیں جا سکتا عقیدہ اصل چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت کو غیر شاکن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شک نہ ہو تو خالی زبانی جمع خرچ نہ ہو ہاں بھائی اللہ ایک ہے ہاں بھائی محمد صلی اللہ, علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور باقی آ, کوئی اثر اس کے زندگی پر اس کا نہ پڑتا ہو ظاہر ہے کہ یہ زبان سے قرار ہے دل سے اطمینان نہیں ہے دل سے جب اطمینان ہوتا ہے تو پھر اس کا اثر اعمال پر ظاہر ہوتا ہے اللہ کے ویدانیت کے معنی یہ ہیں ویدانیت کے عقیدے کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں اللہ کے سوا کوئی فیصلہ دینے والا نہیں اور دعاؤں کو سننے والا اور دعاؤں کے قبول کرنے والا اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں یہ اللہ کی وحدانیت کے معنی ہے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دل سے ماننے کے معنی یہ ہی ہیں کہ جو آپ فیصلہ دیں گے وہ میں مانوں گا یہ نہیں کہ میری مسلحت کے مطابق ہوگا تو مان لوں گا مسلحت کے خلاو تو نہیں ماننے کا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ماننے کے معنی نہیں دنیا میں حکومتیں ہیں ہم اس ملک میں ہیں ہم حکومت ہم ایسے ایگریمنٹ کرتے ہیں ایک عہد لیتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے وہ کوچ لیتے ہیں کہ صاحب ہم وفاداری کریں گے کیا اس میں یہ بات ہوتی اگر ہماری مسلحت کے مطابق ہوا تو کریں گے اور مسلحت کے خلاف ہوا یا دل نہیں چاہا تو نہیں کریں گے یہ تو نہیں ہے چاہے ہمارا دل چاہتا ہو کہ نہ چاہتا ہو چاہے ہماری سمجھ میں آتا ہو کہ نہ آتا ہو ہماری مسلحت کے مطابق ہو کے خلاف ہو گورنمنٹ کا جو قانون ہے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں اس کو بات ٹیکس ہماری کمائی کا ٹیکس ہے سب کہتے ہیں کہ صاحب بہت جاتی ہے کوئی بات ہوئی کہ صاحب یہاں تک اتنا ٹیکس دینا پڑتا ہے اتنا ٹیکس دینا پڑتا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا مگر دیتے ہیں. اس لیے کہ وہ گورنمنٹ کا قانون ہے یہی ہے دراصل اطاعت اطاعت ہو تو اس طرح ہو یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول بھی کہہ رہے ہیں محبت کے دعوے بھی ہیں اور آپ کے اطاع اور فرم جو ہے بس وہ اس میں جا جا جو حالت ہے وہ سب کے سامنے تو اس لیے میں نے یہ وضاحت کی ہے کہ قرآن حکیم میں جہاں جہاں بھی جنت کی خوشخبری دی گئی وہاں کہا گیا اللہ دین عمن و عامل السوالحاد عمل, السَّالِحَادِ عَمِلُ السَّالِحَادِ ضرور کہا گیا تو اس حدیث کو اس کے خلاف نہ سمجھا جائے کہ قرآن شریف میں تو امن صالح اور ایمان دو باتیں کہی گئی ہیں اور یہاں جو ہے صرف ایمان کی بات کہی اور جنت میں جانے کی بشارت دے دی گئی تو ان دونوں میں تو بظاہر ٹکراؤ معلوم ٹکراؤ ورگز نہیں ایمان صحیح ہونا چاہیے کیونکہ یہاں لفظ لائیں غیر الشاق اس میں شک نہ ہو کسی طرح کا حدثنا داؤد ابن رسید قال حدن الولید یعنی ابن مسلم عن ابن جابر قال کال حدس ابن حانی. قال حدسنی جنادہ ابن ابی امیہ کال حدسنا عبادۃ ابن سامد على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اشهد ان لا اله الا الله وحده وان محمد عبد ورسوله وان عيسى عبد الله وابن مريم وكلمته القاه الى مريم وروح منه وان الجنه حق وان النار حق ادخله الله من اي ابواب الجنه ثمانيه تسع عمر ابن هاني کہتے ہیں کہ مجھ سے جنادا ابن ابو ابو امیہ نے یہ حدیث بیان کی کہ عبداللہ ابن اباد ابن سامت رضی اللہ عنہ نے فرمایا جنادہ جو ہیں یہ ایک درجے میں اس ایسے تابعی ہیں کہ یہ جب ان مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے مسلمان ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تو یہ راستے میں تھے اور پانچ دن ان کے پہنچنے میں رہ گئے تھے جحفہ کے مقام پر یہ پہنچے تھے جو میقات ہے اہل شام کی وہاں تک پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو مدینہ میں یہ پہنچے پانچ دن کے بعد تو اس واسطے یہ صحابی تو نہیں ہیں مگر یہ کہ بڑے مشہور یہ صحابی ہیں جو ادا تو یہ روایت کرتے ہیں کہ عباد سامت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ فرمایا ہے کہ جس شخص نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبودنی وہ اکیلا ہے اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور یہ کہ عیسی اللہ کے بندے اور اس کے ایک بندی کے بیٹے ہیں یعنی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اور اس کا ایک کلمہ ہے کہ جو جس کا القا مریم کی طرف علیہ السلام کیا تھا اللہ نے اور اس کی طرف سے ایک روح ہے اور یہ بات کی بھی اشہادت دے کہ جنت حق ہے اور, اور اس بات کی شہادت دے کہ جانم حق ہے اللہ اس کو جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے بھی چاہے داخل فرما دے گا تو یہاں دیکھا جائے تو عقیدہ مکمل طور پر بیان کر دیا اور سر کے سارے جتنے بھی صورتیں تھیں اس کو سب کو ختم کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاط والسلام کے بارے میں جو یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو کہا کہ اللہ کے بندے ہیں عبد اللہ اور یہ بات بھی ابن امت ہی کہ وہ اس کی ایک بندی کے بیٹے ہیں یہ مطلب کیا ہوا ان کے کوئی بات نہیں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ نہیں تھے عجیب بات ہے کہ اہل کتاب ایک طرف ان کو ان کے باپ کا نام یوسف بتاتے ہیں اور دوسری طرف ان کو خدا, ان کو خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ابن امت ہی کہا وہ کلیمت القا اللہ مریم اور اس کا کلمہ ہیں جس کا القا مریم کی طرف کیا تھا کلمہ سے مراد دو ہیں یہ تو رحمہ اللہ کی مہربانی اور زیادہ صحیح بات جو ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کن فیقونی قدرت کے ذریعے سے کہ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں کہ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہو جا وہ ہو جاتا ہے اس قدرت سے اللہ نے ان کو وجود دیا تھا اس لیے کلیمت اللہ ان کو کہا گیا ہے وروحمن اور روح بھی اللہ کی طرف سے ایک روح یعنی یہ کہ اس میں چونکہ باپ واسطہ نہیں ہے اس واسطے وہ ان کی تخلیق ان کی ماں کے پیٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے ہوئی تو اللہ کی طرف سے روح آنا ان کی عظمت ان کی بڑائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صرافت یہ بترانے کے واسطے ورنص کی روح اللہ کی طرف سے آتی یہ ایسا ہے جیسے دنیا دنیا ساری کی ساری ازب الطاخر اللہ کی ہے ور اللہ مافِ سماوات ہی ما فل سب اللہ کا ہے لیکن اس کے باوجود کچھ گھروں کو کہتے ہیں ہم بیت اللہ مسجدوں کو بعت اللہ کہا گیا تو ظاہر ہے کہ یہ نہیں کہا جائے گا کیا کیا بھائی مسجد کے علاوہ اور اللہ کے نہیں ہے کہا جائے سب کچھ اللہ ہی کہا ہے مگر اس جگہ کی عظمت اور اس کی بڑائی اس سے ظاہر ہوتی کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ بیت اللہ ہے یہ بیوت اللہ ہے اسی طرح سے یہاں روح اللہ کہنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے اندر سے روح نکل کر کے اس میں آ گئی جس کی وجہ سے ان کو ابن اللہ کہا جائے بلکہ یہ کہ ان کی روح براہ راست اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آئی ان اسباب کے بغیر جو اسباب کے دوسرے انسانوں کے زندہ رہنے اور پیدا ہونے کے ہوتے ہیں تو اس میں پورا عقیدہ بیان کر دیا اللہ کے میدانیت کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عیصار علیہ و السلام کی جو صحیح حقیقت ہے اس کے بارے میں اور یہ کہ جنت اور جہنم کو بھی برحق مانا جائے تب یہ ایسا ماننے والا انسان جنت میں داخل ہوگا وحدثنی احمد بن ابراہیم الدورقی قال حدثنا مبشر ابن اسماعیل عنی الاؤزاعی عن عمیر بن حانی فی هذا الاسناد بمثلی غیر انہو قال ادخلہ اللہ الجنة على ما کان من عمرین ولم یسکو من ای ابواب الجنة سمانیت سا عمیر بن حانی سے روایت ہے اس اسی اسناد میں اسی سند میں فرق یہ ہے کہ اس میں الفاظ اس دوسری سند کے اندر یہ ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جو جی جس کا عقیدہ یہ ہوگا جو ابھی بیان ہوا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اس عمل کے مطابق کہ جس عمل پر وہ رہا ہے یعنی اس میں وہ الفاظ نہیں ہیں اس صنعت کے ساتھ روایت میں کہ وہ جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس میں چاہے داخل فرما دیں گے اس کے بجائے وہ الفاظ ہیں کہ جس عمل پر بھی وہ رہے گا اللہ اس کے مطابق اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے یہ, یہ لفظ جو ہے وہ میری پوری تقریر کو لیے ہوئے ہے میں نے کہا تھا کہ بھئی اعمال جو ہیں وہ صحیح ہونے چاہیے تو معلوم گا کہ یہاں عقیدہ جو ہے اگر اس کے مطابق عمل ہے تو تو سیدھا جنت میں جائے گا اور اگر عمل میں خرابی ہے تو پھر عمل کی خرابی کے سزا بھگت کر جائے گا اس لیے جنت میں داخل کریں گے اللہ اس کو اس عمل کے مطابق جس پہ وہ رہا ہے تو اعمال کا اعتبار ہے حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابجي عن عبادة بن الصامت أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيته فقال مهلا لماذا تبكي فوالله لين استشهدت لأشهدن لك ولين شفعت لأشفعن لك ولين استطعت لأنفعن لأنفعنك لأنفعن لأنفعن لأنفعن ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير اللہ اللہ حدستی سمیت رسول اللہ یقول اللہ, اللہ, اللہ, اللہ حرم اللہ محمد ابن یا ابن حبان ابن محری سے اور وہ سنابجی سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابادہ ابن صامد سے کہ سونب جی جو ہیں وہ عبادن سامد رضی اللہ عنہ کے و باد ابن سامد مشہور صحابی ہیں اور یہ سوناب جی جو ہیں یہ تابعی ہیں اور ابن محیری جو ان سے روایت کرتے ہیں وہ بھی تابعی ہیں محمد ابن یہ ابن حبان وہ بھی تابعی ہیں ابن اجلان وہ بھی تابعی ہیں چار تابعی ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں سند میں اور وہ وہ صحابی سے لے رہے ہیں تو سب کے سب جریل قدر تابری ابن محیریز جو ہیں ان کے بارے میں تو امام اوزائی جیسے مشہور تابعین میں اور محدثین میں جو ہیں امام اوزائی کا یہ فرمانا تھا کہ اگر لوگ کسی کی اقتدا کرنا چاہتے ہیں تو ابن محیریز جیسے آدمی کی اقتدا کریں جب امام اوزائی یہ بات کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن محیریز کے بارے میں اس سے زیادہ اور کسی لفظ کی ضرورت نہیں رہی امام اوزائی کا مقام جو بہت اونچا ہے تو اتنے اونچے درجے کا انسان جس کی تعریف کر رہا ہو اس طرح کے لفظوں سے وہ اتنے محریض کے لیے کافی ہے تو یہ سب کے سب جریل قدرتا آپ رہی ہیں وہ کہتے ہیں سناب جی کہ, کہ میں اباد ابن سامت رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اس حالت میں کہ وہ مرنے کے قریب تھے موت کے آثار تھے تو میں رونے لگا ان کی اس حالت پر تو اباد ابن سامت نے فرمایا ٹھہرو کیوں روتے ہو تم بخدا اگر مجھ سے اللہ نے کوئی شہادت طلب کی مجھے مجھ سے شہادت مانگی گئی تو میں تمہارے لیے شہادت دوں گا سب یہ کہ تمہارا جو اپنا جو تمہارے اعمال اور تمہارے احوال ہیں اس کے تعلق سے مجھے اطمینان میں شہادت دوں گا اور اگر میری صفات قبول کی گئی تو میں تمہارے حق میں سفارش کروں گا اور اگر مجھے کوئی طاقت ہوئی وہاں میں تمہیں ضرور کسی نہ کسی طرح کا نفع پہنچاؤں گا یہ وادے میں سامیت نے ان سے فرمایا اس کے بعد انہوں نے کہا بخدا کوئی حدیث ایسی میں نے نہیں چھوڑی کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہو اور اس میں میں نے تمہارے لیے خیر دیکھی ہو مگر یہ کہ میں نے اس کو تم سے بیان کر دیا ساری حدیثیں میں بیان کر چکا ہوں سوائے ایک حدیث کے اب تک میں نے بیان نہیں کی تھی تو اب میں تم کو وہ حدیث بھی سناتا ہوں کیوں اس واسطے کہ اب میں گر گیا قائم گر گئے موت سامنے کھڑی ہوئی ہے تو اس لیے اب میں وہ حدیث بیان کر دینا چاہتا ہوں کیا ہے حدیث پھر وہ سناتا ہوں پھر اس کا مطلب بتراتا ہوں کہ اتنے اس انداز میں انہوں نے کیوں یہ بات کہی حدیث یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جس نے شہادت دی اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اللہ نے اس پر اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے تو یہ ہے وہ حدیث جس کو میں نے اب تک بیان نہیں کی تھی تو اب بیان کرتا ہوں بات کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں تمہارے لیے خیر دیکھی میں نے ساری حدیث بتلا دی اصل میں اس حدیث کا ایک اثر چونکہ یہ پڑنا ہے کہ لوگ کہیں گے ہو تو پھر اب عمل میں جو محنت کرنی چاہیے اس میں سستی آ جائے گی کیونکہ ہر آدمی سمجھے گا ارے بھائی میں تو اللہ کو ایک ہی مانتا ہوں اور محمد صلی اللہ علام کو تو رسول مانتا ہی ہوں تو اب میری جنت تو پکی تو اس واسطے اس کے عمل میں کمی ہو جائے گی تو یہ اس لحاظ سے نقصان دہ ہے آگے وہ حدیث آئے گی تمہارا اس بات کو وہ یہ بات اور کھول دے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے اتفاق کیا تو اس لیے انہوں نے اس حدیث کو اب تک نہیں بتلایا تھا کیونکہ اس میں لوگوں کے واسطے فائدہ نہیں بلکہ ایک لحاظ سے عمل کے تعلق سے نقصان ہے تو یہ حدیث اب تک بیان نہیں کی دی اب کیوں کر رہے ہیں اب کہتے ہیں کہ میرا مرنے کا وقت آ گیا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میں یہ حدیث اپنے ساتھ لے کے چلا جاؤں تو یہ ایک امانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حدیث فرمائی وہ امانت ہے لہذا یہ امانت کو میں دوسروں تک پہنچا دوں مرنے کے وقت آ گیا مجھے اس سے اب اس سے کوئی میں بحث نہیں کروں گا کہ یہ سننے والوں کے لیے مفید ہے یہ غیر مفید ہے تو اس لیے یہ حدیث انہوں نے بیان کر دی اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ ایک طرف تو صحابہ رضی اللہ عنہ ان میں شریعت کی سمجھ بوج اتنی تھی کہ یوں دیکھتے تھے کہ موقع اور محل کیا ہے کس کے سامنے کیا بات بتلانی ہے اور کیا نہیں بتلانی اور یہی اصل ادب ہے شریعت کا علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر حکمت کی بات نا اہل کے سامنے بیان کر دی تو یہ حکمت کی جو ہے توہین ہے کیونکہ حکمت کا مطلب ہے عقل کی بات دانائی کی بات فائدے کی بات انبیاء مسرت السلام نے جو ایسی باتیں بتلائی ہیں کہ جو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا ہر ایک آدمی اس مسئلے کی گہرائی تک نہیں جا سکتا ہر ایک کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے اس کا اس کا مطلب الٹا ہی لے گا تو یہ اولمان یہ بات ہے صحابہ اس بات کو سمجھتے ہیں اس لیے ہر حدیث ہر موقع پر نہیں بتلائی مگر جب دیکھا کہ آدمی جس کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں وہ کیا نام ہے اس کا حقدار ہے اس کا اہل ہے کہ اس کے سامنے یہ بات بتلائی جائے پھر نہ بتلایا جائے تو اس کی توہین ہے کیونکہ <سلام> طالب علم جب صحیح قسم کا طالب علم ہے اس کو علم صحیح دے دینا چاہیے تو اب یہاں ان کے سامنے سنابجی ہیں سنابجی اور ابن مخیریز یہ سارے میں نے کہا جہول قدر تابعین ہیں تو عباد ابن صابط نے مرنے سے پہلے ان کے سامنے بترا دیا کیونکہ اہل موجود ہے یہاں تو اہل کے سامنے بیان ہونا چاہیے آج کل ہماری حالت کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اے صاحب ہمارے امان کچھ بھی ہوں بالکل سر سے لے کر پیر تک سریت سے دور لیکن یہ کہ حکمتیں سننا چاہیں گے حکمتیں بیان کرنا چاہیں گے اور سمجھیں گے بہت بڑی بات ہوگی نہ بتلاؤ تو پھر لڑائیاں ہیں کہ صاحب ہم سے فرانی بات نہیں بتائی گئی صحابہ کا مزاج نہیں تھا دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ اس علم کو امانت سمجھ رہے ہیں اور یہی وہ بات ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اور جس کے جس لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کا علم امانت چھوڑا تھا صحابہ نے اس کو امانت سمجھا اس کو لیا اور دوسروں تک پہنچایا وہ ہوتے ہوتے یہاں ہمارے ہم تک آ گیا ہے کتابوں میں موجود ہے لیکن کتابیں ہمیشہ نہیں رہا کرتی جب تک کتابوں کے پڑھنے والے نہ ہوں تو آج بہت سی کتابیں دنیا میں ناپید ہیں کتابیں پڑھنے والے ہوں گے کتابیں بھی چلتی رہیں گی مارکیٹ میں وہی چیز آتی ہے جس کے کنزیومرز موجود ہوں اگر کتابوں کے پڑھنے والے موجود نہ, رہ, نہ رہیں گے تو پرنٹر پبلشر بھی اس کو پرنٹ نہیں کریں گے تو اس ملک میں آج وہ ساری کتابیں کیوں نہیں ملتی اس لیے کہ اس کے خریدار موجود نہیں اس کے پڑھنے والے موجود نہیں اس کے سمجھنے والے موجود نہیں دنیا کے علوم کی اعلیٰ سالہ اعلیٰ کتابیں یہاں ملتی مارکیٹ کے اندر میڈیسن کی لے لیجئے کہ انجینئرنگ کے لے لیجیے. لیکن سریعت کے جو علوم کی کتابیں اس یہاں کی مارکیٹ میں نہیں کیوں. کیوں نہیں ملتی پڑھنے والے نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانت چھوڑی تھی وہ کتابوں میں تک تو آ گئی لے آئے لیکن اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اس امانت کو لیں اور دوسروں تک پہنچائیں ہم اپنے اسی طرح دنیا میں اپنی مستیاں کرتے رہیں گے کہ دنیا کے علم سیکھتے رہیں اور فن سیکھتے رہیں اور کھائیں اور پیئں اور مر جائیں اس سے زیادہ ہماری کوئی اگر مقصد نہ ہو تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے ساتھ ہماری محبت کا یہ بالکل تقاضہ نہیں ہے چاہے ہم ہزار دانے کی تصویر لے کے اور یا رسول اللہ یا رسول اللہ پڑھتے رہیں لیکن محبت کا حق اسی صورت میں ادا ہوگا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا میں تشکیف لائے اور جو امانت ہمارے سپورٹ کی ہم اس امانت کو لے کر دوسروں تک پہنچائیں نحو الا مؤخره الرحل فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك الله وصحبه ثم سار ساعتا ثم قال يا معاذ بن قلت لبيك يا الله وصحبه ثم سار ساعتا ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا الله وصحبه قال, قال هل تدري ما حق الله عز وجل على قال قلت الله ورسوله عالم قال فإنا حق الله على العباد ولا يشركوا به سارسمقال محاذ کل تو البیکسول اللہ و صادق کال حلتری محک العباد اللہ اضاف کل ذلك اللہ و رسول عالم کال اللہ واضب حضرت انسبن مالک جو خود ایک صحابی ہیں مشہور وہ دوسرے صحابی حضرت محاذن جبل سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا ردیف رتف اور آر... اس کے دو آئے بھی. یہاں میں نے اس کو رتف ان پڑھا ہے اس لیے کہ تمام اکثر علما اور جو سرحا کرنے والے ہیں عزیز کے وہ رتف کا لفظی صحیح بتاتے ہیں قاضی ایاز نے جو مشہور مصنف ہیں سیرت کے انہوں نے اس کو ردیفن نقل کیا ہے تو ردیف اصل میں اس سوار کو کہتے ہیں کہ جو اصل سوار کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے تو وہ تابع ہے اور شاعری میں بھی کافی اور ردیف کا لفظ استعمال ہوتا ہے کافی سے پہلے کا لفظ ہے وہ ردیف ہے تو سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کو ردیف کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا یعنی آپ کے ساتھ میں ایک سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ سواری کیا ہے وہ آگے ایک اور روایت میں آ رہا ہے تو میرے اور آپ کے درمیان صرف موخیرت الرحل وہ تھی موخرت الرحل تو وہ ہے جس کو ہمارے ہاتھی پر تو پالان رکھا ہوا ہوتا ہے لیکن کجاوا بولتے ہیں تو وہ رحل رحل کی طرح سے جیسے چونکہ ہوتی ہے ہو اس واسطے اس کو رحل بولتے ہیں کہ آگے سے بھی اٹھا ہوا پیچھے سے بھی اٹھا ہوا تو اس کجاوے کی جو پیچھے کی لکڑی ہے کہ سوار کو روکے ہوئے ہو آگے اور پیچھے سے تو پیچھے کی لکڑی جو ہے اسے مؤخرت الرحل کہتے ہیں اور آگے کی لکڑی جو اٹھی ہوتی ہے اسے مقدمۃ الرحل کہتے ہیں تو یہ معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے درمیان میں صرف وہ, وہ لکڑی تھی معخرت الرحل کیونکہ آپ تو اصل سوار ہیں تو آپ اس کجاوے بیٹھے ہیں وہ پیچھے ہیں مطلب یہ کہ بہت میرے اور آپ کے درمیان بہت ہی قرب تھا ہے کہ سواری پہ بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں گے آپ نے پکارا اور آپ نے فرمایا اے معاذ معاذ نے جبل میں نے عرض کیا لبئی کیا رسول اللہ وسادق یہ عربی کے الفاظ ہیں اس میں علماء بہت مختلف معنی بتلاتے ہیں کیونکہ یہ ایک استعمالی لفظ ہے کس طرح سے بن گیا یہ لفظ یہ ذرا بہت مشکل ہے لبائی و لبی اس کے معنی قبول کرنے کے ہیں اور حاضر ہونا یہ بتانے کے لیے ہے لیکن لبئی کیسے بنا اسی طرح سادعق سعد کے معنی نیکی نیک بختی جس سے سعادت ہم کہتے ہیں لیکن سادق کیسے بنا تو ذرا مشکل ہے استعمال ہی ہے بس اس کا لبائی کے معنی یہ ہے کہ میں حاضر ہوں اور صادق کے معنی یہ ہے کہ میں فرما برداری کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں تو انہوں نے اس کیا کہ لبائی کیا رسول اللہ و صادق پھر آپ کچھ بولے نہیں ہے تھوڑا آگے چلے پھر آپ نے پکارا کہ اے احماض ابن جبل میں نے ارسیہ کے لبئی کیا رسول اللہ وساد ایک پھر تھوڑا اور آگے کو بڑھے سواری کو لے کر تو پھر آپ نے پکارا کہ اے احماج ابن جبل میں نے ارسیہ کے لبئی کیا رسول اللہ وساد ایک تین مرتبہ آپ نے پکار کے حضرت معاذ کو اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے پتا ہے کہ اللہ عز وجل کا بندوں پر کیا حق ہے تو یہ تین مرتبہ پکارنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ نے نہیں سنا کہ وہ مجھے رسپانس دے رہے ہیں جواب دے رہے ہیں بلکہ دراصل جو بات کہی جا رہی ہے اس کے واسطے پورے طور پر مخاطب کو متوجہ کرنا ہے کہ وہ سمجھ لے کہ میں کوئی بات جو کہنے جا رہا ہوں وہ کوئی بڑی اہم بات تو اس لیے تین مرتبہ آپ نے پکارا اور تین مرتبہ حضرت معذ نے وہی جواب دیا تو آپ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے آ, تو میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کا بھی شرک نہ کریں یہ آپ نے فرمایا یہ ہے اللہ کا حق بندوں پر پھر کچھ اور آگے کو چلے تو پھر آپ نے پکارا ہے ماذ بن جبل تو میں نے عرض کیا کہ اے لبئی کیا رسول اللہ وسادق تو آپ نے فرمایا تم جانتے ہو بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے وہ تو اللہ کا حق تو تم جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے جب وہ یہ کام کر رہے ہیں کون سا کام کر لیں یعنی اللہ کا حق جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں شرک نہ کریں اور اسی کی عبادت کریں تو پھر بندوں کا حق اللہ پر کیا آ جاتا ہے تو میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا سر بندوں کا اللہ پر یہ حق ہو جاتا ہے کہ وہ ان کو عذاب نہ دیں تو اس حدیث کو لانے کا مقصد وہی ہے کہ اس میں اسی بات کو بتلانا ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں اور ایمان ہی دراصل نجات کا ایک ذریعہ ہے تو لہذا جن چیزوں کو بھی نجات کے لیے قرآن اور حدیث میں بتایا گیا وہ سب کے سب ایمان قرار پائیں گے یہ ہے اصل میں محدیسن کا نقطہ تو وہ سب ایمان میں داخل ہیں تو جس کو میں بتا چکا ہوں کہ وہ امال ہیں اور دراصل وہ ایمان ان میں شامل ہے تو ایمان تو بے شک ذریعہ لیکن اعمال الگ ہی ہوں گے ایمان سے وہ ایمان میں داخل نہیں ہوں گے البتہ ایمان ان میں داخل ہوگا یہی دراصل حنفیہ کا کہنا بھی ہے اور دوسرے جو فلسفہ شریعت کے ماہر ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں حدثنا ابو بكر بن نبي سعبا قال حدثنا ابو الاحوى السلام بن سليم عن نبي ساق عن عمر بن ميمون عن معاذ بن جبل قال كنت ردف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على حمار يقال له عفیر قال فقال يا معاست تدری ما هقو الله على وما هقو الاباد على الله قال قلتو اللہ ورسوله وعالم قال فإن حق الله على الاباد ان يعبداللہ ولا يسرق بھی شيئا واقل عباد على اللہ ان لا يعزب من لا يسرق کالقل تسول اللہ کال اللہ فیلو واقعہ وہی ہے الفاظ اور تھوڑی سی اس میں ایک فرق آ رہا ہے اسی میں اس کو بھی لے دیتا ہوں کہ میں جب رضی اللہ عنہ سے امرت میں محمون روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا اب اس میں یہ کہ وہاں سواری کا نام نہیں بتایا تھا کیسی سواری تھی اونٹ تھا گھوڑا تھا کیا تھا لیکن اس میں بتایا کہ وہ حمار گدھا تھا جس کا نام اوفیر تھا تو یہ آپ کے پاس ایک گدھا ہوتا تھا کبھی کبھی آپ اس پر سواری سوار ہوا کرتے تھے اور ایک اونٹنی تھی تو اونٹنی کا نام تو قصوہ مشہور ہے آپ کی اونٹنی اسی طرح یہ گدھا جو تھا جس پہ آپ کبھی سوار ہوتے تھے اس کو اوفیر کہا جاتا تھا حجت الوداع میں یہ گدھا مر گیا تھا تو اس وقت تک آپ کے پاس رہا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم گدھے پر دونوں کے دونوں سوار سے میں آپ کا ردیف تھا جس کا نام اوفیر تو آپ نے فرمایا احمد تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پر اللہ کا حق بندوں پر یہ کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ شرک نہ کرے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ سنا دوں یہ بھی اضافہ ہے جو اس پہ حدیث میں نہیں ہے تو میں اس کی خوشخبری لوگوں کو سناتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے کہ بھئی ہم تو شرک کرتے نہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو جنت کی خوشخبری مل جائے سبھی لوگوں کو تو بڑی اچھی بات ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں تم لوگوں کو اس کی خوشخبری مت سناؤ ورنہ لوگ عمل سے رہ جائیں گے یعنی عمل کے اندر جو محنت کرنی ہے وہ چھوڑ دیں گے انہوں نے کبھی جنت کا تو مستحق ہو گئے کہاں کو عمل کرنا تو لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہیں یہاں سے بات معلوم ہوئی کہ وہ جو رہ تو یہ آپ نے ان کو روک دیا کہ ایسا نہ کرو حدثنا محمد ابن مسنا وابن بشار قال ابن مسن حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شوبان اب حسین حسین ول ابن سلیم انما سمیا السفت ابن ہلال یو عن سو ابن جبل روایت وہی ہے صاحب آگے چلے تو یہ حادثی حدثني ذهير بن حلب، قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي، قال حدثنا أكرم ابن عمار، قال حدثني أبو كثير، قال حدثني أبو ريرا، قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفرين، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطع علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا وقمنا فكنت أول من فزع، فقرست أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت فيه هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قلت كنت بين أظهرنا فقمت فابطأت علينا فخشينا أن تختطيا دوننا أن تقتطي أن دوننا ففتعنا فكنت أول من فضع فأتيت هذا الحائط فاحتفست كما يحتفظ السعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا بريرة وعطاننا عليه قال اذهب بنا علي هاتين فمن لقيت من ورائي هذا الهائق يشهد لا إله إلا الله مستيقرا بهيه قلبه فبشره بالجنه فكان اول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعالان يا ابو هريره قلت هاتين نعال رسول الله صلى الله عليه وسلم باثني بهما لما لقيت يصدق الله لا اله الا الله بها قلبه فبشر بشرته بالجنه قال فضرب عمر بيده بين صدري صديا ضربتا فخررت لي فقال اجئ يا ابو هريره فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فکا بنی امر فیض تو اخبر یا نام سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے یعنی آپ کے چاروں طرف حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ ابو بکر عمر بھی ان لوگوں میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ کر تشیف لے گئے اور دیر ہو گئی آپ نہیں واپس آئے تو ہمیں یہ ڈر لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہم سے الگ کر دیے جائیں یہ مطلب کیا ہوا مدینہ منورہ میں یہ وہ حالات ہیں کہ ہر وقت خطرات رہتے تھے دشمن کے اور اس زمانے میں مسلمان راتوں کو بھی ہتھیار اپنے ساتھ رکھ کر سویا کرتے تھے تیسری اور چوتھی جو ہجرت کی تیسرا چوتھا سال ہے خاص طور وہ سال بڑے سخت گزرے ہیں مسلمانوں پر تو شاید یہ انہیں دنوں کی بات ہے تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیر تک غائب ہوئے تو صحابہ کو پریشانی ہوئی کہ آپ واپس نہیں آئے اس طرح چلے گئے کیا بات ہے وہ فضے عنا یہ کہتے ہیں ہم کو بڑی گھبراہٹ ہوئی کہ آپ نہیں واپس آئے کہاں ہیں تو ہم بھی کھڑے ہو گئے تو ابو رضا کہتے ہیں کہ پہلا شخص جو غبرا اس تعلق سے وہ میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے تو کہتے ہیں کہ میں نکل پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے مسجد سے باہر میں چلا تو میں برون نجار کے انصا کا ایک باغ تھا میں وہاں پہنچا جو میں نے سنا ہے اب تو اس زمانے میں چونکہ مسجد بہت چھوٹی تھی پر تو برون نجار کا باغ کچھ زیادہ فاصلے پر اس زمانے میں بھی نہیں ہوتا تھا میرا خیال ہے تو ایک دو بلاک کا فاصلہ تھا اس زمانے میں لیکن اب تو وہ بنون کا یہ باغ جس جگہ بتایا جاتا ہے وہ تو مسجد کے اندر ہی آ گیا اب تو ماشاء اللہ مسجد اتنی پڑ گئی تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے باغ جو تھا تو میں اس کے چار طرف میں نے ایک راؤنڈ لگایا کہ مجھے اندر جانے کے واسطے کوئی دروازہ مل جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ بھائی پہلے جو لوگ باغ بنا لیا کرتے تھے تو ایک دروازہ باغ لگا دیتے تھے وہی کیا نام ہے باؤنڈری بنا لیتے تھے دروازہ ہوتا تھا اندر, اندر جانے کا کھجوروں کے باغات جو ہیں اس کے لیے باغیچہ جس کو بولتے تھے وہ صورت ہے یہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا راؤنڈ لگایا کہ مجھے کوئی دروازہ اندر جانے کا مل جائے مگر مجھے کوئی راستہ اندر جانے کا نہیں ملا تو ایک مجھے نالی نظر آئی کہ جو ایک باہر ایک کنواں تھا اس کا پانی اس باغ کے اندر جاتا تھا اس نالی کے راستے سے تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں گھس گیا احتفظہ آگے لفظ ہے وہ لونگڑی کی طرح تو میں اس میں گھز گیا اس نالی کے اندر تو میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف رکھتے تھے تو آپ نے فرمایا کیا بر تو میں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ کیا حالت ہے کیا بات ہے مطلب تم اس طرح سے کیسے آگئے تو میں نے رس کیا کہ رسول اللہ آپ ہمارے درمیان تھے آپ تشریف لے گئے آپ دیر سے غائب رہے اور ہمیں ڈر ہوا کہیں سنا کے۔ ہم آپ سے جدا ہو جائیں تو ہم سب گھبرانے لگے تو پہلا شخص میں تھا جو گھبرا کر کے اور میں تلاش میں نکلا تو میں اس باغ میں آ گیا اور میں لومڑی کی طرف سے جس طرح گھستے میں اس طرح گھس کے اندر آیا ہوں یہ تفیض اور لوگ میرے پیچھے ہیں وہ بھی وہاں پریشان ہیں تو آپ نے فرمایا اے اور آپ نے اپنے میرے مجھے اپنے جوتے دیے نالین وہ ایک بطور نشانی کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں تو ایک نشان علامت اور آپ نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ میرے جوتے دونوں تم میں اس دیوار اس کے پیچھے جو آدمی ملے اس بات کی شہادت دیتا ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا دل اس پر یقین رکھتا ہو اس کو جنت کی خوشخبری دے دو تو اور یہ جوتے دینے کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک نشانی ہے اس بات کی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس سے جا رہے ہو تو یہ اب وہ وہاں سے چل پڑے پہلے جو شخص جن سے ملاقات ہوئی وہ حضرت عمر تھے بڑے وہ سخت تو کہتے ہیں کہ پہلے جو آدمی ملے مجھے وہ عمر تھے تو میں انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یہ, دونوں یہ جوتے کہاں سے لا رہے گے پہچان لی جی حضرت عمر نے تو میں نے کہا کہ سور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں مجھے آپ نے ان کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ جس جو آدمی بھی مجھے ملے اور اس بات کی شہادت دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود اور اس کا دل اس پر یقین رکھتا ہو تو میں اس کو جنت